الاسلام <سؤال> هي مزار لا اله الا الله هو السيوم نزل عليك الكتاب ناك مصدق لما بينه ظاهر وعملت وراد والديه من قبر ورد للناس وندركا ان نزل من قبره اجاب الله شديد والله عزيز المنتقام ان الله ايق على شان دره السما هو الذي لا اله الا هو الرد سورہ آب مران کا پہلے سورت سورہ البکرا کے ساتھ نبر سورہ المکرا کے اندر آپ نے یہ پڑھا کہ خطاب خاص کر شروع ہوا تو زیادہ تر بات تو یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے کہیں کہیں نسارہ کا تذکرہ آیا تھوڑا ہے لیکن عام رو سخن یہود کی طرف رہا ہے اب اس سورت میں روئے سخن نسارا کی طرف ہو گیا ہے اور نصارہ کو سمجھانے کی بات کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کیونکہ یہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے ان کے حد قبول کرنے سے اور لوگوں کے ہدایت پانے کا کیا ہے بڑا دمکار ہے تو پہلی سورت میں روح سکون یہ کی طرف اس روپ میں روح سکون اور نسارہ کی طرف دوسری بات سورہ المکرا اس کے بارے میں میں نے یہ ذکر کیا تھا یہ سارے پرانے مجید کا تفصیلی بناتا ہے اور جو مضامین سورہ البقرہ میں آئے ہیں تو آگے جتنی بھی صورتیں آتی ہیں ان میں سے ان مضامین میں سے کوئی مضمون ہو آ جاتا ہے تو سورہ البقرہ میں مسئلہ توہین اور مسئلہ توہین کے دو پہلو بلکہ تیسرا بھی نبی شریف تصرو بھی نبی شریف کے بیٹی بھی اور نبی شواط غالبہ بھی تو مسئلہ توہین کا, کا بھی عن ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت کا بھی تذکرہ ہے انعام بھی زبیندہ کا بھی ذکر ہے انفاق کا بھی ساتھ ساتھ حضور انتظامیہ کا بھی عن تھا اور حضور مسئلہ کا یہ پچھلی دو چیزیں یہاں نہیں باقی چار چیزیں جہاں ہیں توہین کا مسئلہ رسالت کا مسئلہ کتاب بھی سویدہ کا مسئلہ اور انفاق بھی سویدہ کا مسئلہ پھر یہ کہ یہ جو سارے مسائل آئے ہیں ان میں مسلا توحید پر بھی جو شبہات ہے ان کا جواب مسلا رسان پر جو شبہات ہے ان کا جواب فنال فی سبیلا پر جو شبہ پیدا اس کا جواب اور انفاق فی سبھی کے مسئلے پر جو ایک بکواد تھی اس کا جواب تو باقی تو تینوں مقامات پر جو بات ہیں انفاق کے مسئلے میں ہوتی ہے جو بکواد تھی اس کا جواب دیا گیا تو گویا کے صورت میں ان جو, یہ جو چار مسائل ہیں ان چار مسائل پر شبہ کے واردہ ان کو تبیہ کیا گیا نامی ربط اس طریقے سے ہو جائے گا نہ بد ال بکرا ودا نسائی کبا پارحد عمران ودا نسطین ہوم کبا فارم سالا یہ کہو کہ ہم نے اعلی عمران کی مری میں صدیقہ اور اس کے بیٹے کی پوجا پوری کرنی نہ ہم نے ان مدد جانی ہے جیسا کہ نسارا یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام کر بد ہو جائے گا سورت کا خلاصہ اس سورج کو دو حصوں پر تقسیم کیا جائے گا پہلا حصہ آیت یاد نہیں حق دینے لوگ دوسرا حصہ اس آیت سے آئے کلو نسل ظاہر نسل ہو موت کا پہلے حصے میں بھی دو مسئلے بیان ہوئے دوسرے حصے میں بھی دو مسئلے پہلے حصے میں توحید کا مسئلہ سال کا مسئلہ مسئلہ توحید پر سات شبہات وارل ہوئے ان کا جواب دیا گیا ان میں سے چار ہیں حضرت عیسار اسلام کی ذات کے ساتھ متعلق ایک ہے حضرت مریم صدیقہ کی ذات کے ساتھ متعلق ایک ہے حضرت زکریہ کی ذات کے ساتھ متصق اور ایک عام شبہ ہے تو یہ سات شبہات ہے مسئلہ توحید پر ان کے جوابات ہیں جب شبہات کے جواب دے دیے جائیں گے اس کے بعد یہاں بھی مبادے کا چیلنج ہے جیسے کہ پہلی صورت کے اندر یہودیوں کو مبادے کا چیلنج تھا اس صورت کے اندر میں سارا کے کا چیلنج ہے لیکن وہ مبادے پر کوئی نہ آئے اس کے بعد میرے پانچ شکاوا اور ان کے جوابات اس کے بعد پھر مسئلہ ساتھ شروع ہو گیا جس پیغمبر کی سارے پیغمبروں نے مشین گوئی کی تھی وہ پیغمبر آ گیا ہے آؤ اس پیغمبر کو یہ مان لاؤ اس کا ساتھ دو پیغمبروں سے ہم نے بھی ساتھ لیا تھا اس پیغمبر کو تم نے ماننا یعنی اپنی امتوں کو یہ کہہ جانا ہے کہ وہ پیغمبر مارے اس کی مدد کرو تو یہ پیغمبر تو آ گیا اچھا جی ٹھیک ہے آم ہو گیا تمہارے کہنے پر لیکن ہم کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ وہ گھر ہے بھی یا کہ نہیں کیوں ایک صوبہ یہ اون کا گوشت استعمال کرنا جائز سمجھتا ہے استعمال کرتا بھی ہے جائز بھی سمجھتا ہے کہ ساتھی بھی کھاتے پیتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں اجلی کا حالانکہ ہمارے جو پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ سارے اون کے گوشت سے پرہیز کرتے رہے تو جب وہ سارے نبی اون کے گوشت سے پرہیز کرتے رہے تو ثابت ہوا کہ ملت ابراہیمی میں وہ ان کا گوشت رہا اور یہ دعوی کرتا ہے ملت ابراہیمی پر ہونے کا اور وہ ان کا گوشت استعمال کرتا ہے دوسرا یہ کہ ہمارے جو پہلے پیمبر آئے دنیا میں ان کا قبلہ تھا بیت المقدس اور اس کا قبلہ کیا ہو گیا ہے بیت اللہ ہو گیا ہے ان دو بہاد کا جواب ہے پھر دوسرا ایسا شروع ہو جاتا ہے دوسرے حصے کی ابتدا میں ایک تو آپس میں امتحاد پر زور ہے اور دوسرا کفار اور یہود سے کرکے موادات کا حکم اور کر کے موادات کی عدتوں و ملا اس کے بعد جب اتفاق بھی ہوگا تبھی لڑائی ہو سکتی ہے تو پھر لڑائی کی ترغیب دی کتاب کی تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ لڑائی کی ترغیب دیتے اللہ کہتا ہے کہ میری مدد تم کو شامل حال ہوگی میری راہ میں لڑو تو اگر مومنوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو غذب عہد میں ایمان والوں کو شکست سے کیوں دو چار ہونا پڑا جواب اللہ تعالی کی طرف سے آج بھی تو آئی ہوتی ہے اگر یہ ہوا کرے کہ جب مسلمان میدان میں نکل آئے تو مارا ہی کرے مار کھائے نہ کرے تو پھر تو لڑائی کرنی بڑی آسان ہے ہر بندہ یہ تحقیق ٹھیک ہے جہاز میں جائیں گے کامیابی حاصل کریں گے لیکن کبھی الٹا واقعہ بھی ہو جاتا ہے کبھی تکلیف بھی آ جاتی ہے اور تب ہی آسمایا جاتا ہے کہ کون آدمی اخلاق کے ساتھ تقاریر برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسرا یہ کہ غضب عہد میں ہم نے تم کو کامیابی دی تھی تم ان کو مار رہے تھے لیکن تم سے پہلے غلطی ہوگی تو کل جب غلطی ہوگی تو اس غلطی کے تم کو ہم نے دے سکا تم سے یہ قصور ہو گیا کہ پگمبر نے تم کو پابند کیا تھا ایک کام کر تم نے اس, کی, اس پابندی کا تیار نہ کیا تو لہٰذا اس غلطی کی پاداش میں یہ تصویر تم پر آ گئی مار اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو ٹھیک بھوکا ہے تبھی اللہ مجھے دو اور میں کتنی بڑی بکواس کی ہے انہوں نے کہ اللہ بھوکا ہے تب مانتا ہے یہ تو بات کہنا یہ تو ان کو مناسب ہی نہ تھا تو یہ دوسرے حصے کے مضامین ہو رہا ہے اس کے بعد آیت آئے گی نا جب کل النسن زائد عبد الموت تو یہ جو ساروں سارے چاروں مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں ان مسائل کے متعلق کچھ آیات آ جائے گی اور آخری آیت جب آئے گی اس میں توحید کا مسئلہ جو کہ پہلے حصے کا اہم مسئلہ ہے اور چمیلا کا مسئلہ جو دوسرے حصے کا اہم مسئلہ ہے یہ دو مسئلے اس آیت کے اندر آ کر تقریباً سور کا خلاصہ ہوتا ہے ماقبر کے ساتھ ہو, ربط ہو ایک تو یہ ہے کہ پہلی نے سورت میں روح سکون تھا یہ بود کی طرف اس صورت میں روئے سکون ہے نسالہ کی طرف پہلی نے سورت کے مختلف مضامین میں سے چار مضامین اس سورت کے اندر آئے ہیں تیسری بات آئے اس طریقے سے کہ ان مسائل پر چند توحید رسالت کتاب بھی سویدھا اخبار کی سویدھا ان مسائل پر شدھا کر ان کا جواب دیا گیا نامی ربت یہ ہے کہ یہ کہو کہ ہم اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں دنیا سے مدد چاہتے ہیں یہ بھی کہو کہ ہم گائے کی پوجا نہیں کریں گے اسے مدد نہیں چاہیں گے جیسے یہ وہ نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی کہو کہ ہم ام عالی امران کی پوجا نہیں کریں گے عالی امران سے مدد نہیں چاہیں گے جیسے سارا کرتے ہیں خلاصہ کا سورج کا پہلا حصہ سے آیت یا یادینک اللہ کا تبادل دو تک دوسرا اس آیت سے آیت بلس اتنی موت ہے پہلے حصے میں دو مسئلے توہین کا اور نصاب کا مسئلہ توحید پر جو شبات ہے وہ ساتھ آئے یہ چار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ایک مریم صدیقہ کی ذات کے ساتھ متعلق ایک حضرت ذکریہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ متعلق اور ایک شبہ عام ہے ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں اس کے بعد مبادے کا چینل اور آدھے کتاب کے پانچ شکاوا اور ان کے جوابات پھر مسئلہ احساس کا بیان ہوا کہ جس پیغمبر کے بارے میں سب نبیوں سے بھی ساتھ دیا گیا تھا کہ اپنی امت سے کہہ جاؤ اور خود بھی اگر فوٹل موجود ہو تو یہ معاملہ اور ختم کرو پیغمبر آ گیا پھر دوش میں پونج کا گروہ کوش کیوں پاتا ہے ابلا اسکر کیوں بدل گیا اس کا جواب پھر دوسرا احساس شروع ہوتا ہے اس میں ابتدا میں اتحاد کی ترکیب موامات افاق سے منع کیا گیا اور اس کی عزت بیان کی گئی لڑائی کرو بدل ہوگی اس پر شبہ کہ رزم احد میں شکست کیوں, کیوں ہوئی جواب تمہاری غلطی تھی اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے مسئلہ ان بات پر یہ شبہ کہ اللہ پھر بھوکا تن مانتا ہے اس پر سزرش پھر کلو نرس الخوص ہے کوئی آج متعدق ہوگی مسئلہ توحید سے کوئی آج متعدق ہوگی مسئلہ کے سے کسی کا انفاق کے ساتھ کسی کا مسئلے کے ساتھ بند ہوگا آخری آیت میں پہلے حصے کا جو اہم مسئلہ ہے مسئلہ توحید وہ بھی اس میں آ اور دوسرے حصے کا جو اہم مسئلہ ہے مسئلہ کے ساتھ جیسے بھی تب بھی اس کے اندر آ گویا کہ وہ جو آخری آیت ہے وہ ساری سچ کا حاضر اٹھلا چمک گیا اس صورت کے نظور کا واقعہ علم اس طرح لکھا ہے نجران کے عیسائیوں کو نبی اسلام کا حق پہنچا کہ دعوت اسلام قبول کر لو میری نبوت اور میری پیغمبری پر ماں پہ آؤ جب یہ دعوت کا خط پہنچا تو نسارا کی کیونکہ کے زیب کے اندر یہ بات تھی تو صحیح کیا حل زمان پیغمبر نے آنا ہے تو جو ان کا بڑا آدمی تاجس جس کو یہ دعوت نامہ ملا اس نے ابتدا دلد آدمیوں سے بات چیت کی بلانے کو بلاؤ اس سے بات کی پھر بلانے کو بلاؤ جب یہ بات چیت ہوئی تو, تو سب نے یہی کہا اور اس کے اپنے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ گئی تھی کہ بغیر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس پیغمبر کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ پیغمبر آ گیا ہے اور پھر اگر باقی ہماری اس سے لڑائی ہوئی تو ہم لڑائی تو نہیں کر سکیں گے اب اس پیغمبر کے ساتھ کوئی مقابلہ ہونا چاہیے کیا پتہ ہے کہ ہم مقابلے کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں رازباد ہیں اور ماس یہاں ختم ہو جائے تو پھر ایک نجران کے علاقے سے اسی آدمی پر مشتمل ایک وفد مدینہ وغیرہ پہنچا ہے ان اسی آدمیوں میں سے چودہ آدمی ان کے سرکردہ اور چودہ میں سے تین خاص بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے تفصیلوں کے اندر لکھا ہے کہ راستے میں ایک اور شخص اس کا گھوڑا پھسلا اس نے کہا معذمبہ کا ایسا محمد ہے کہ محمد پر معذملہ ہلا کرتا ہے تو اس کا چچہ کہنے لگا مت کی تلبت ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے کہا اگر اللہ کا نبی ہے تو پھر مناظرہ کیوں کرتے ہو کہا کہ اگر ہم آج مناظرہ نہ کریں تو یہ جو عیسائی حکومتیں ہیں ہم عرب کے اندر رہنے والے اور عیسائی حکومتیں ہمارا کتنا پیار کرتی ہیں کتنا پیسہ ہم کو دیتی ہیں تو اگر ہم یہ مقابلہ کرنے کے لیے آج نہ گئے تو ہم ہی کون پوچھے گا تو یہ شخص اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ چلو میرا چلتا دنیا کے لالج میں آئے ہوا ہے لیکن مجھے اسلام کر ضرور کرنا چاہیے پھر یہ لوگ آئے انہوں نے اپنے طریقہ کے مقابلے کی عبادت کی نبی علیہ السلام نے ان کو ٹھہرایا رات بغل گئی اگلے دن یہ بڑے تیار ہو کر آئے نبی السلام سلام کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ریشمی لباس دیب تن تھا اور آگر نبی السلام کے پاس بیٹھ گئے کہ بھی آج بات چیت ہوگی لیکن نبی السلام نے وہ پھیر دیا علاج کر لیے تو یہ کہنے لگے نہیں یہ بات کیا ہوئی آج رات ہماری نو بھگت بھی ہوئی ہے ہم کو کھانا پھر بھی کھلایا گیا ہے آرام کی جگہ بھی دی گئی ہے جب ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بات نہیں کی جاتی تو صحابہ کے سے کچھ گفتگو کی کسی نے کچھ جواب نہ دیا حضرت علی سے جب بات ہوئی تو علی نے کہا دیکھو نا دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم دین والے لوگ ہیں ہم مولوی لوگ ہیں سوفی لوگ ہیں لباس تمہیں پہلے ہوئے ریشمی تو کم از کم تمہارا ظاہر جو ہے وہ تمہارے دعوے کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے تو اس وقت نبی نسل تم سے اراد کر رہے ہیں ان کہا چلو تمہاری بات سمجھ میں آ گئی اور ریشمی لباس تو پارا پھر آئے تو پھر نبی نے اسلام نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس دبا ہیں جن سے ہم اگر سال اسلام کی رقویت کو ثابت کر سکتے ہیں اور یہ ثابت کا سکتے ہیں کہ علیہ السلام اس لائب ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی بندگی کی جائے ان نے پھر کنگ باتیں کی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے تو پھر یہ صورت نازل ہوئی اس صورت کے اندر ان کے جو اشکاہات تھے ان کا جواب بھی آیا ہے اور اس صورت کے اندر دعو توحید کے لیے دلائل بھی آئی یہ ہے اس سورت کا پس منظر چونکہ جران کے عیسائی آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے اب ان کے مقابلے میں یہ صورت آئی ہے علیہ مین ان عربوں کے مین اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ الا اللہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں ویسے تو کوئی بھی الا نہیں ہے نہ وہ ہے نہ داد ہے نہ عبدہ ہے لیکن یہاں ہم یہ معنیٰ کریں اللہ کے سوا الا کوئی نہیں نہ عیسیٰ علا ہے نہ مریم صدیقہ علا ہے کیوں اس واسطے کی یہ عیسی کی روحیت اور مریم صدیقہ کی عوہیت کو باطل کرنے کے لیے ہی یہ عید نظر ہوئی ہے یعنی لا عیسہ بلا امہ بلا غیر حبا نئی کوئی عرام اگر وہ اللہ یہ سلو کا دعویٰ ہو گیا پہلی تذیر الحیع القیور اللہ ہی ایسا زندہ ہے جس پر موت نہیں آنی اللہ ہی ہے سارے دہان کا تھامنے والا جب ایسا زندہ جس پر موت نہیں آنی وہ اللہ ہے عیسا بھی ایسی زندہ نہیں ان کی وادہ بھی ایسی زندہ نہ تھی اور سب جان، سارے جانور تھامنے والا عیسہ بھی نہیں ہے ان کی وادہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا پھر بندگی اور پوجا کے لائق عیسا بھی نہ ہوئے اور ان کی وادہ بھی نہ ہوئی بلکہ بندگی اور پوجا کے لائق ہوئی اندازہ کی ساز تفسیر خاضر کے اندر یہ لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نبی نبیل سلام ہوں جب یہ ایسے پھڑتے تو ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام سے بات کرتے کہ اندھا نے یہ بات ناظر کی کیا لڑائی اللہ ہے تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ علیہ السلام ایسے زندہ ہوں جن پر موت نہیں آنی انہیں کہا ہمارا یہ ذہن ہو کوئی نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کو یوم ہے یعنی کئی مرالا کم میں شہر یا بند ہو یا تھک ہر چیز کرنے کے بان ہے ہر چیز کی بات بھی کرتا ہے ہر شے کی روزی کا انتظام بھی کرتا ہے کیا تمہارا خیال ہے کئی سارے سلام ایسے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا یہ خیال ہے کوئی نہیں تو ایسا زندہ جو نہ مرے اور ہر چیز کام وہ اللہ ہے اس اللہ نے کتاب اتار دی ہے یہ ہر حیوم کم یہ تھے دیا نسل آئی کو کتاب یہ ہوگی خلیل بھائی اس اللہ نے کتاب اتاری سچی اور پھر یہ کتاب ایسی ہے کہ پہلے کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے مطلب ہے کہ یہ مسئلہ مطلب صرف اس کتاب کا نہیں بلکہ یہ مسئلہ مطلب پہلی کتابوں کا بھی ہے تو جب یہ مسئلہ مطلب پہلی کتابوں کا یہ ایک حوالہ دیا گیا تو یہ دلیل نقری بھی ساتھ ہو گئی اور رازوی تاری اور ان گیر و تاریخ سے پہلے لوگ کی حد کے لیے اور کاری وہ پہلے کی کتاب سڑانے میں دی جن لوگوں نے فخر کی اللہ کی باتوں کے ساتھ ان کے لیے سر تو ہے اور ذرا زبردست ہے بدلا دینے والا ان اللہ بے شک اللہ پر کوئی چیز چھپتی نہیں زمین آسمان کی نبی علیہ السلام نے کہا میرا اللہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جس پر آسمان زمین کی کوئی ہے چھپی نہیں تو کیا تمہارا عیسا علیہ السلام کی متعلق عقیدہ ہے عیسا علیہ السلام پر آسمان زمین کی کوئی ہے منفی نہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ بات نہیں کرتے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں سے کسی چیز کو خبر رکھتے ہیں سوا اس کے جو ان کو سکھلایا گیا انہیں کاری نہیں یعنی جو بات اللہ بتایا وہ تو میں بھی کہم جاتے تھے لیکن یہ کہنا کہ حال شاید ان پر ٹھپ ہوئی نہ تھی تو کیا تمہارا گیتا ہے انہیں کا کوئی اسی وہی نقشے بڑھاتے ہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے تو ماں کے پیٹ میں نقشے بڑھانے والا کیا تمہارا کیتا ہے کہ نقشے ماں کے پیٹ میں بنانے والا عیسیٰ علیہ السلام ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہارے معبود عیسیٰ کا نقشہ بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنایا تھا انہوں نے کہا کہ مانتے ہیں عیسا علیہ اسلام کا نقشہ بھی بنانے والا کون تھا اللہ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ علیہ السلام ماؤں کے پیڑ میں نقشے بناتے ہیں اور میں جب یہ ساری باتیں مانتے ہو تو پھر یہ بات بھی تو مان لو لوگ کہ لاحی اللہ اللہ کے سوا کر بندگی کے لائق نہیں وہی آگے تمہارا لکھی بڑھاتا ہے مانگے پیٹ میں جیسے نہیں کوئی لاب مگر وہی زبردست احمد والا وہ بندی امسلا رہ کتاب ہے میرا و تو وہ کمال اس صورت میں نسارا کو سمجھانا منظور ہے کہ حضرت مریم کو خدا کی عورت کیسے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور وہ کہہ تھے اس پر کہ اللہ کی مہربانی کے الفاظ ان کے حق میں سنے تھے ایسے کہ بندگی سے زیادہ مرتبہ چاہے اس واسطے اللہ صاحب فرماتا ہے کہ ہر کلام میں اللہ نے بعض باق باتیں رکھی جن کے معنی صاف نہیں کھنتے تو جو گمراہ ہوں ان کے معنی عقل سے لگے پکڑنے اور جو مضبوط علم رکھے وہ ان وہ ان کے مینا اور آیتوں سے ملا کر سمجھے جو جڑ کتاب کی ہے اس کے موافق سمجھ پاوے تو سمجھے اور اگر نہ پاوے تو اللہ پر چھوڑے کہ وہی وے جانے ہم کو ایمان سے کام ہے یہ شاہ القاطر صاحب کا سارا یہ میں نے سنایا ہے خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اشکار پیدا کیا کہ ہم اپنی کتاب کے اندر عیسی علیہ السلام کے مطابق یہ لفظ اللہ کا بیٹا ہونے کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں وہ تمہاری ہدایت کے لیے فالطرین کو بھیجے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اپنا باپ کہا اس قسم کے الفاظ ہم کو ملتے ہیں فرمایا کتابیں الہی میں آیتی ہوتی ہیں دو قسم کی ایک آیتی ہوتی ہے کوکم ایک آیتی ہوتی ہے متشابے محکم آیت ایک معنی کے اندر نس ہوتی ہے متشابہ آیت ایک معنی کے اندر نس نہیں ہوتی بلکہ وہ جو متشابہ آیت ہے وہ وقت کئی باتوں کا اہتمام رکھتی ہے قانونی یہ ہوتا ہے کہ جو متشابہ آیت ہے اس کا وہ معنیٰ کرو جو محکم کے مطابق ہے اور اگر معنی نہ سمجھ آئے تو کہو کہ جو اللہ کی مراد ہے وہ کیا ہے ہاں. یہ خلاصہ ہے شاہد القاد صاحب کی بات کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام میں اللہ بڑا شکیق ہے اللہ بڑا مہربان ہے اور باپ بھی بڑا مہربان ہوتا ہے اس اعتبار سے اللہ کی مہربانی کا اظہار کرنے کے لیے اگر لفظ باپ کے ساتھ تعبیر کر دی یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں اور پیار کا اظہار کرنے کے لیے اگر بیٹے کا لفظ آ گیا تو اس سے حقیقی بیٹا ہونا ثابت نہیں ہوتا حدیث کے اندر آتا ہے المل و عیاد ہونا یہ ساری مخلوق جو ہے نا یہ اللہ کا عیاد یعنی اللہ کا ٹبر ہے ساری اولاد بڑھ گئی پھر اللہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا کیا ہے پیار ہے تو لہذا اس قسم کے الفاظ جب آئیں تو پھر دیکھے بندہ کتاب اللہ کے اندر اور الفاظ کیا ہے تو کتاب اللہ کے اندر نامی بھی موجود ہے نامی الز بھی موجود ہے اور وہ کم کتاب ہے اس کے مطابق اس کا بڑا کرنا نہیں ہے اور اس کی غلط تعبیر کر کے جو گمراہ نہیں کرنا چاہیے اسی نے وہ تاریخ کتاب اور پہلی کتابوں وہ تو اس کتاب سے چھوٹی کتابیں ہیں یہ آدھا کتاب ہے اس کے اندر بھی جب دو قسم کی آیتیں ہیں تو پہلی کتابوں کے اندر بھی میں دو قسم کی آیتیں ہونی چاہیے تھی اسی نے وہ تعلیم کتاب اس کی کچھ آیتیں ہیں وہ کم وہ ہے اصل کتاب کی اصل ہونے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ باقی اگر کوئی متشابہ آیت سامنے آئے اس متشابہ آیت کا وہ معنی کرو جو کے مطابق ہو یہ جن لوگوں کے دلوں میں کدی ہوتی ہے وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہ عہدوں کے گمراہی تلاش کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے نا قرآن کی آیت متشابہ اس کا ایک معنی کریں گے نا اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ کتاب اللہ ہی پیش کر کے یہ معنی بتا رہا ہے اور لوگ گراؤ گے اور بعض نشان ہے اس کی تعویل کو حالانکہ جو اصل تعبیر ہوتی ہے بعض آیات کی وہ کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے تو بعض آیات کو تو محکم آیات کے مطابق کر کے معنیٰ معلوم کیا جا سکتا ہے اور بعض آیات ایسی ہیں جن کی تعویل سوا اللہ جانتا ہی کوئی نہیں یہ جو مقداق ہیں حروف ان کے معنی سوا اللہ کی کو نہیں جانتا یا اس طریقے سے اللہ کی طرف نسبت ہے ودا کی اللہ کی طرف نسبت ہے یاد کی اللہ کا چہرہ ایسا تو نہیں ہے جیسے عام چہرہ ہوتا ہے یا اللہ کا یاد ایسا تو نہیں ہے جیسے آم دیکھیں جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ آم بہتر جانتے ہیں اور جو مضبوط علم والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایماندار یہ سب ہمارے گھر کی طرح سے ہے اور نہیں سمجھتے مگر رنگل والے حضرت آشخص صدیقہ رضی اللہ کا اعلیٰ کہتی ہیں کہ مجھے نبی اب نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی شخص کو تو دیکھے کہ وہ متشاہی آئے پڑھ کر استقبال کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ زائد میں سے ہے اور ایسے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے محکمات سے اور جو لوگ ضائع ہوتے ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے متشاہ سے تم پڑھے لکھے لوگ ہو تم کو پتہ ہے کہ یہ لمبا تھا نا ماں کا یہ لفظ ماں کا عموم کے لیے بھی آ جاتا ہے اصول کے لیے بھی آ جاتا ہے من شردیہ استفامیہ یہ عموم میں نس ہوتے ہیں من موصولہ یا مصوبہ اسی طریقے سے ماں موصولہ یا مصوبہ ان میں اعتماد عموم کا بھی ہوتا ہے اور اعتماد اور کا بھی ہوتا ہے دو بہنیں بند ہوتے ہیں تو عام لفہ کا معلوم کا کون کا میں ماں اصوص کے لیے ہے یہ بنا بھی ہے ہے ماں گی لیے یہ استعمال بھی ہے تو اب یہ آیت متشابہ ہو گئی کیونکہ یہاں دو بی کا کیا بن گیا یہ استعمال بن گیا تو یہاں دو بی کا استعمال ہو گیا وہ آیت کیا متشابہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ منتشابے آج سے کیا نرد کرتے ہیں بس جاؤ تم مین اللہ نورن تمہارے پاس اللہ میں سے نور آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا تو اللہ میں سے دور آیا یہ معنی بھی احتمال ہے اللہ کی طرف سے دور آیا یہ بھی احتمال ہے تو دو احتمال بانٹ گئے پھر اگر اس کا معنیٰ ہو اللہ کی طرف سے دور آیا اور دور کا پھر مستاب کیا ہے اس میں کئی اعتماد آتے ہیں اور اگر متعین ہو جائے کہ نبی اسلام الاد ہے تو نبی السلام ویسیت گاہ کے دور ہیں یا بطور اپنی سیب کے کی کیا ہے دور ہے یہ پہلے استعمال موجود ہے تو گویا کہ یہ جو آہدہ کا سجاب اور دور الب کتاب و بیر, اس آد کے معنی کے بھی کئی یا کس طرح کے اندر استعمال ہے یا میں نے کیا ہے یہ استعمال ہے تو جہاں استعمالاتی پسیرہ ہیں ان آہل کو پڑھنا تو ظاہر آگے یہ ایسے لوگ کام ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا ہے جو لوگ پکے ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں رمبا نہ نہوبا نہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرو ہم شاہ میں ہاتھ کا وقت مینا کر کے پیڑ کے اندر ممتلا ہو جائیں اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرو بعد اس کی ریتو ہم کو ہدایت دی اور ہم کو اپنی سر سے رحمت نصیب پر مشکل دئی ہے سب کچھ دینے والا اے ہمارے لوگ اکٹھا کرنے والا لوگوں کو ایک دل میں جس میں شک نہیں بے شک اللہ خلاف نہ کرے گا پہلے ویسے بات اندیل کا ابھرو ان تقبیر ہے تری بھی, بھی ہے اور ساتھ ہی تقبیر ابھر بھی ہے جن لوگوں نے گھر کیا ہال بھی کی اتنا کام آئے گا ان کو ان کا مال اور لوگوں کی اور رات اللہ کے آگے کچھ اور وہ لوگ آپ کا ایندھن ہوں گے یہ تقریب ہو بھی ہوگی ان کا حال دنیا میں ایسے ہوگا جیسے پیرانیوں کا حال ہوا تھا اور ان سے پیدمبا انہوں نے ہماری باتوں کو جٹھایا تھا ان کو پھر اللہ نے پکڑا تھا گنا سے ان کو بھی اللہ دنیا میں پکڑے گا اور سب سزا دینے والا ہے اچھا جی دنیا کے اندر پکڑے گا ہاں اس کا کوئی نمونہ تو کیا کابل کو اچھا یہ ابھی کوئی بات ہے پکڑے گا کافی بہت مغلوب بھی ہو ہوگے دنیا میں اور جانور کی طرف اٹھائے بھی جاؤ گے کٹھے بھی کیے جاؤ گے وہ اگر صدا اور بری ہے وہ تیاری نمونہ اس کا تمہارے لیے نمونہ ہو چکا ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں لڑی تھی ایک جماعت گڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں اور دوسری جماعت کافر تھی تو یہ بدر کی لڑائی سامنے آ ہے اس کے اندر ایک جماعت تھی نیک لوگوں کی ایک جماعت تھی کافلوں کی نیک لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی کافلوں کو مغلوبیت اور شکست حاصل ہوئی تھی ذرا ہم اس لئے راج رائے یا رو نہ ذراؤ زمین کا مزہ اخرا کافرہ ہم زمین کا مزہ وہ پہلی جماعت اور پھر ان کو بعد بھی, بھی زمین دیکھتے یہ کافر ان ایمان والوں کو اپنے سے دو گنا دیکھنا عام آن کا پرانی مجید میں دوسرے مقام پر یہ ہے یوکن سے لوگ کم فی آج نے یوکن سے لوگ آج قریب پہ بھی نمبر ہے تو ان کو اللہ تھوڑا کرتا ان کی آنکھوں میں ان کو تھوڑا کرتا تمہاری آنکھوں میں مطلب ہے کہ مومن کافروں کو تھوڑے دکھائی دیتے کابری مانگواروں کو تھوڑے دکھائی دیتے لڑائی شروع ہونے سے پہلے اللہ نے یہ کام کیا کہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ لڑائی چھوڑے ابھی مار کھا جائیں گے حالانکہ چینج جی زیادہ کافر یہ سمجھتے کہ یہ مسلمان چھوڑے ہیں ابھی مار کھا جائیں گے مقصد یہ تعلیم یہ بھی ڈرنے کے لیے تیار ہوں وہ بھی ڈرنے کے لیے تیار ہو جب لڑائی شروع ہو گئی اب اللہ کو مقصود یہ ہے کہ کافروں کے دلوں میں روک جاگا جائے تو کافلوں نے صرف مسلمانوں کو اپنے سے دو گٹا دیکھنا شروع کر دیا اور وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی تعداد سے ہے میں یہ دیکھنا ایسا جیسا کہ کی دیکھنا کیا ہے آم کا اور اللہ اپنی مدد سے جس کی طے تعریف کرتا ہے بے شک اس میں عبرت ہے اگر والوں کے لیے ناس مدد اللہ کی ہوگی ایمان والوں کی تو دنیا میں تو یہ کافر بڑے اچھے ہیں ان کا حال بڑا اچھا ہے ان کے پاس مارو عورت ہے اور میں اپنی ذہیر کی گئی لوگوں کے لیے محبت خاص کی چیزوں کی عورتیں بیٹے جمع کیے ہوئے ختانے سونے اور چاندنی کے گوڑے علامت نال اور مواشی اور کھیتی یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اللہ کے پاس اچھا دکھانا ہے لہٰذا ان چیزوں کی طرف جانا اس کی طرف نہیں چاہیے یہ تصویر میں دنیا والی بات ہوگی تو کیا کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رام کے, کے پاس باہر ہیں ویسی یا نیچے نہرے رہیں گھر میں اور بیوی بی ہیں سلی اور رضا مندیر اللہ کی اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندو بڑھ بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں مانتا ہے بس بخش ہم کو ہمارے اچھا اور بچا ہم کو آپ کے حساب سے مزید سے بات دیں گے صبر کرنے والے سچ بولنے والے بندگی کرنے والے مال ختم کرنے والے اور سہری کو اللہ کے سامنے بخش کے لیے ہاتھ پھیلانے والے شاہد اللہ یہ پھر بنایا شروع ہوتے ہیں مسئلہ کو کے لیے پہلی جو آیت آئی تھی اس میں میں نے ذکر کر دیا تھا کہ دلیل اقلی بھی آ گئی ہے دلیل مئی بھی آ گئی ہے دلیل نقلی بھی آئی ہے یہ جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر بھی یہ تینوں باتیں ہیں دلیل اقلی نقلی اور مئی اللہ کہتا ہے تو کہ اس کی صبح ہوگی تو جب اللہ یہ کہتا ہے پمبر کہ کو یہ بات کہتا ہے تو یہ دلیل بئی ہوگی فرشتے بھی کہتے ہیں علم والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی صبح ادا ہو نہیں. یہ مدایتا سے اور آج علم سے دلیلیں نکلی ہوگی یہ جو اللہ بات کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قائم ہے انصاف پر یعنی تمہاری عقل بھی تسلیم کرے گی کہ واقعی یہی بات ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی نہیں تو یہ تینوں ددائر اس فائد کے اندر بھی آ گیا جب یہ تینوں دلائر آ گیا تو پھر سمرا آ گیا نہیں کوئی نام اگر وہی زبردست علمت والا اچھا علم دینسلام اچھا جی علم والے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوائے ادا کو نہیں ہم نے تو دیکھا ایک مولوی اور وہ مولوی واضح کر رہا تھا کہ پیرانے پیر ان کی پوجا کرنی چاہیے اور وہ کہتا تھا کہ ان کے نام کی گیارہ شریف دینی چاہیے تو میں سن لو اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ لو والوں کی اصل شادی ہو گئی ہے باقی تم نے جو مولویوں کی بات کی ہے نا تو نئی اخلاق کی اور لوگوں نے جو کتاب دیے گئے مگر علم آنے کے بعد آپس کی دل کی وجہ سے یہ مولوی صاحب صاحبان اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے دل میں ضد اور حسد پیدا ہو گیا اس واسطے یہ ادی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور جو کوہر کرے کرنے اللہ کی باتوں کے ساتھ اور تاکید اللہ تعلق جلدی ساتھ نوا رہا ہے کہ نا ہاتھ جو کا پھر اگر وہ یہ کہیں کہ جی نہیں ہم تو کی آیت پیش کرتے ہیں اور آج کہیں کہ ہم تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اگر وہ تیرے ساتھ جھگڑے اور تم میں نے تو اپنے آپ کو سپورٹ کیا اللہ کے لیے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو سپورٹ کیا نا بھی تو میرے دعوے ہیں اس وقت آل یہ حق میں سے یا میں ہوں اور یا میرے ساتھی ہم سب کا دیتا اور نظریہ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے کی سپورٹ کیا جائے اور کہ ان کو جو دیے گا کتاب ان کو بھی اور انکڑ پڑھوں کو بھی کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ بھی دعوے کرتے ہو بس اگر وہ یہ بات مان لے تو رام آ اور اگر یہ رام کریں تو تیرے ذمہ ہے پہنچانا اور لطرا دیکھتا ہے بندوں کو ان نگی یا کلر میں آیا زندہ یہ پھر تقمیم ہے جو لوگ اہر کرتے اللہ کی باتوں کے ساتھ اور قدر کرتے ہیں نبیوں کو راحت اور قدر کرتے ان کو جو انصاف کی بات کرتے ہیں لوگوں میں سے ان سب کو خوشبری سنا درد لات آزاد کی ان کے عمل برباد دنیا اور رازوں میں اور نہیں ان کا کوئی مدگار عالم الحمتہ سے کیا نہیں دے کر لوگوں کو جو دیے گئے قصہ کتاب کا بنائے جاتے ہیں کتاب اللہ یعنی کہ نو دا دا دیکھو وہ کیا کرتی ہے تاکہ ان کی اپنی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ایک جماعت ان میں سے بیچ جاتی ہے اور وہ ادار کرنے والے ہیں یہ سوال سے انہوں نے کہا کہ ہم کو ہار کرنا چوئے بھی آپ مگر کنکن گینے ہوئے یہ بات اس کی وضاح پہلے میں کر چکا ہوں پہلے بارے کے اندر اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین میں ان باتوں نے جو باتیں کو اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں پھر کیا حال ہوگا جب ہم اکٹھا کریں گے ان کو ایک دن میں جس میں شک ہونی اور پورا دیا جائے گا ہر ایک جیب نے گنوایا اور ان پر سلم کو خلاصے کے بحان کے اندر ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ سورت کے اندر مختلف آیا توحید آ رہی ہے پہلی آئے توحید میں دلیل اکلی نکلی مئی دوسری کے اندر بھی دلیل اکلی اور تیسری ان کا صمرہ اور بعد تفریح سے گرایا گیا چوتھی آیت میں شبے کا جواب ہے اس کے بعد اخیر میں پھر ایک آیت آئے گی جو تمام مطالب کے لیے جامع پڑے گی سول اخیر میں آئے گی اور اللہ مالک اور یہ صبرہ ہے آج آتے سابقہ کا اور یہ تیسری آیت توحیدہ ہے اللہ اے, اے بادشاہ کے مالک تو دل بل من یہ بھی صفت ہے اور جو جملہ مفرد مارفا میں بند ہو وہ مارفا کی صفت سبت بہتر کرایا تھا پہلے اللہ عرم اے اللہ وہ تو واحد رات ہے اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو یہ جملہ جو ہے نا یہ مارفے میں بند ہے پھر یہ مارفے کی صفت بند جائے گا تو مارفا ہے گودر مرگا مند شاہ بھی, بھی, بھی کہ مار بھی مکملہ کیونکہ ایک سال میں بند ہے اور اللہ بھی پہلے کیا ہے مار پاس مار باغ مار بھی کسی ہو گیا تو ہی دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہے تونتا ہے, تو ہے بادشاہ جس سے چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے تو ہی زلیل کرتا ہے جس کو چاہے تیرے ہاتھ میں ایسا خوبی بے شک تو ہر چیز پر کات ہے تو رات کو دن میں اور تاخیر کرتا ہے دن کو رات میں اور تو ہی نکالے گا سدھا کو مردے سے اور نکالے گا کو سے اور تو روزی دیتا ہے جیسے جس کو چاہیں بغیر حساب کے یہ دو کلمات ہیں اس کے بعد بندہ اپنی حاجت کے مطابق جو حاجت کا ہے وہ اپنی حاجت میں اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے لا کابل اور یا نہ ٹھہرائیں ایمان والے کافروں کو دو مومنوں کو چھوڑ کر ایمان والے کا تعدم اللہ کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے میں جب ان آل کتاب کی دعوت اسلام واضح ہو چکی حتہ کہ جب وہیں ان کی اپنی, اپنی, اپنی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے وہ نہیں مانتے تو ضرور ہے کہ ان سے اچھا ان سے کتاب ادھر کیا جاتا ہے جب اس پورے پڑھے بھی نہیں جاتے نہ کہہ ایمان والے کافروں کو بہت ایمان والوں کو چھوڑ کر اور جو کافروں سے دوستی کرے اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں اگر پوری مسلمانوں کی سلطنت ایک کافروں کی سلطنت کے ساتھ کوئی اسلحہ کا معاہدہ کر دے وہ الگ بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر کسی مسلمان سلطنت کا کافر سلطنت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اور کوئی بندہ ان کے ساتھ جا کر دوستی کاٹے اور مسلمانوں کے راز ان تک پہنچائے یہ بات اتنا ظاہر <oria> ہے حرم ہے اور جو آدمی یہ کام کرے گا اس کا پھر اللہ کے ساتھ کوئی قطب نہیں کافروں کے ساتھ مبادات نہیں دوستی نہیں البتہ مطلب بچاؤ ان سے کرو بچاؤ کرنا یہ جائزہ ہے اور رات ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے اور اللہ کی طرف گھر کر جانا ہے یہ جو آیت ہے اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ تطیہ ٹھیک ہے بچاؤ کرنا کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر ایک چیز کا ایک ایک درجہ ہوتا ہے جب اس چیز کو اپنے درجے پر رکھا جائے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے اگر اس کے اندر زیادتی ہو جائے کمی ہو جائے یا پیشی ہو جائے تو وہ بات ٹھیک نہیں رہتی مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی ایمان والے چند افراد یا ایک فرد کافلوں کے علاقہ میں ہو اور وہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کر سکتے ہوں اپنے ایمان کی باتوں پر عمل اور نہ کر سکتے ہوں تو خود پرانے مجید کا قلعہ یہ موجود ہے کہ ایسے علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کے اندر چلا جانا جہاں اسلامی احکام پر کھلے بندوں عمل کر سکے یہ لازم ہے فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تمہارے دل میں پتہ تم کو چل جاتا کہ ٹھیک ٹھیک کیا ہے تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟, ہیں یہ علاقے کے لوگ کافر تھے فرشتے پھر کہتے ہیں کہ نہیں اور فریشتے ان کو سزا دیتے ہیں البتہ جو مستض عقین ہیں ان کو مستثنا کیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کے علاقے میں جا نہیں سکتا بوڑھا ہونے کی وجہ سے عورت نہیں جا سکتی یا بچہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے تو ان کو خدا بدریب نے مستثنا کیا ہے پانچ بیٹھے کے ذریعے آئے ہیں تو اپنے دین کو بچانا اور مسلمانوں کے علاقے میں چلا جانا یہ واجب ہوتا ہے لازم ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی پکڑا لیا جب تک کفر کا گلمہ نہ کہے لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو نہیں اور اگر پھر دھمکی ایسی ہو جس دھمکی میں خطرہ پیدا ہو اپنی جان کے جانے کا تو پھر کلما کفر کا کہنا جائز ہو جاتا ہے عظیمت یہی ہوتی ہے کہ بندہ کلما کفر کا مت کہے اور اگر اس کی جان جاتی ہے تو بشا کی چلی جائز عظیمت ہی ہوتی ہے لیکن گنجائش ہوتی ہے کلما کفر کا کہہ کر جان بچا دینے کی اگر تو امار بن یاسر رضی اللہ ہو, ہو ان کے بالک بھی شہید ہو گئے ان کی والدہ ماجدہ بھی شہید کر دی گئی انہوں نے پھر کلمہ گفر کا کہہ کر اپنی جان بچا دی تھی لوگوں نے کہا کہ اب بات تو کاغذ ہو گیا نبی رکھا کا نام ان کے سر کے بالوں سے لے کر قوم کے داخلوں تک اللہ نے اس کو اسلام اور ایمان پر پکا کیا ہوا ہے پھر آ گیا لال مل یاسر بتائی ساری بات کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ابا بھی شہید کر دیا گیا میری ماں بھی شہید کر دی گئی اور پھر وہ مجھے میرے پیچھے پڑ گئے تو میں نے کلمہ گفر کا جان بچانے کے لیے کہا ہے نہ یہ کہ میں دین اسلام سے اٹ گیا اور میں دل کی کیفیت کیا تھی راجی دل کے اندر تو پورا پورا ایم تھا آپ نے کا ایک آب فو اگر آئندہ بھی کبھی ایسی مصیبت پیش آ جائے تو پھر تجھے کلمہ کفر کا کہہ کر اپنی جان پڑانی ہو تو تجھے جائز ہے ایک روایت اور حضرت حسن بصری سے ہے رضی اللہ رحمت اللہ تعالی لیکن وہ جو روایت ہے حضرت حسن بصری سے وہ روایت منقطع تو ہیں لیکن اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دو صحابی مسلمہ کزاب کی گرفت میں آ گئے تو پھر مسلمہ کذاب نے کہا کہ ایک کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ عصم اللہ کا رسول ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں گوئی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اچھا کیا تو گوئی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کے بارے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں काब के तो हो गई जान पक्षी जहां जाना चाहता है समझा दूसरे को कहा क्या तू गवाही देता है कि मुसलमान संबंधा का सूर है काजी गवाही देता हूं कहा तू गवाही देता है कि मैं अलग का सूलू अभी सूलना नहीं पता नहीं क्या कहते अच्छा क्या तू गवाही देता है कि मैं मुसलमान संबंधा का सूर है काजी गवाही देता हूँ अच्छा तू गवाई देता है कि मैं भी अलग का सूरू पता नहीं क्या कह रहे हो मुझे कुछ पता नहीं चलता तीसरी बार भी जब ये बात हुई تو کہا کہ پہلی بات تو سنتا ہے اگلی بات تو اس وقت تو کہتا ہے کہ میں بہرا ہوں اور مجھے سنائی نہیں دیتا حکم دیا کہ اس کو قدر کر جب نبی علیہ صلاح سلام تک یہ بات سوچی تو نبی علیہ صلاح سلام نے کہا کہ ایک نے ایسا عمل کیا جس عمل کی وجہ سے اس نے اپنے آپ پر جنت واجب کر لی جنت داضم کر لی اور دوسرے نے وہ کام کر لیا کہ جس کی اس کو گنجائش تھی اس پر عمل کر دیا تو گویا کہ ایسے موقع پر کلمہ کفر کا کہنا جائز ہو جاتا ہے یہ تو ہے اپنے بھیڑ کے بچانے کی بات یا کلمہ کہر کے کہنے کی اگر ایک آدمی کو مالی طور پر نقصان پہنچنے کا کسی علاقے میں امکان ہو تو وہ اس علاقے سے ہجرت کرے اپنے بال کی حفاظت کے لیے تو کئی دفعہ اس کو ایسا نقصان پہنچنے کا امکان ہوتا ہے کہ ہجرت واضح ہو جاتی ہے لیکن سواب نہیں ملتا اگر پہلی سور تو اپنا دھیر بچانے کے لیے عزت کرے تو سواب بڑا بچتا ہے یہاں تو ہو جاتا ہے یا مختار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی عام رویہ ٹھیک رکھے اگر کے کسی سے دل سے سفر کرتا آپ کو اگر تبدار نے کہا تھا کہ ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کے سامنے کھل کھلا کر پیش آتے ہیں کہ ہمارے دل ان پر مرک کر رہتے ہیں تو یہ ایک مدعا ہے کہ ایک آدمی یہ خیال کرے کہ چلو ظاہری طور پر کسی آدمی کے ساتھ آدمی ٹھیک ٹھیک پیش آ ہے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا ہے وہ دور در سے جب آ تھا نا تو نبی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بڑا برا آدمی ہے جو آ رہا ہے جب آ گیا بے ساکو نشیرہ جب آ گیا تو نبی کھل کر اسے باتیں کی چلا گیا تو حضرت ناشتر دیگر یاد دوں گا جب آ رہا تھا تو آپ نے کہا تھا جب آیا ہے تو آپ ان سے کھل کر باتیں کی ہیں فرمایا کہ اخلاق کے ہسنا کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی آدمی بھی سامنے آ جائے اس کے ساتھ پتا کھول کر پیش آئے اور تو نے مجھے کب یہ دیکھا کہ میں کبھی کسی کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش ہوں وہ آدمی تو اچھا نہیں ہوتا جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ مداد بھی شہری طور پر کیا ہے جائز ہے اور بعد و بات ایسا ہوتا ہے کہ علاقے کا ایک بڑا آدمی ہوتا ہے بدماش قسم کا آدمی ہوتا ہے تو انسان اپنی عزت سے بچانے کے لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے یہ وہ مسائل ہو گئے جن کی شریعت نے اجازت دی اس تکلیہ کے مسئلے کے اندر ایک ہے خارجیوں کا دین اور ایک ہے عال تشیعوں کا دین خارجیوں کا زین یہ ہے کہ ایک ہے دین ایک ہے اپنی جان یا اپنا مان کچھ جاتا ہے جائے لیکن اپنا دین جو ہے نا اس کو بندہ نہیں حضرت براعیدہ اثر نہیں رضی اللہ و عنہ ہو انہوں نے اپنا گھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس کی لگا تو گھوڑا جو ہے وہ تو اصل پھر چلتا ہی ہے تو ان کے بھی قدم اٹھ جاتے ہیں اور نماز بھی پڑ جاتی ہے تو ایک خاص جی دیکھ کر آتے ان کو اپنا گھوڑا زیادہ پیارا ہے بچپن اپنی نماز کے یہ نماز اپنی گھوڑا کے خراب کر رہے ہیں تاکہ گھوڑا ان کا بچ جائے بالکل سلام پہ نا نا ازم الرحدی نے کہا دیکھنا مجھے اپنے اس مال کے نقصان کا کوئی ڈر نہیں تھا یہ جو میرا گھوڑا ہے اس کو اپنے ٹھکانے کا ٹھیک ٹھیک پتہ ہے اگر یہ گھوڑا میں چھوڑ بھی دیتا ہے نا کہ جانا سیدھا اپنے خالی کا لیکن پھر مجھے تکلیف ہوتی مجھے پھر پیدل جانا پڑتا میں نبی السلام کے زمانے میں یہ بات نہیں دیکھی کہ اتنی شدت جیسے کہ شدت پیدا کی ہوئی ہے <تصال> تو یہ بات ٹھیک ہونی ہوتی اتنی شدت پیدا کرنا ٹھیک ہے جان بھی بند جائے مال بھی بند جائے اور انسان نجی کام بھی کرتے ایک طرف تو ہے یہ خاصیوں کا خیال ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ قربان ہو جائے لیکن انسان کو دینی عمل رہنا اس کے اوپر کارب رہنا چاہیے دوسری طرف آب اتش امتدام تو ان کے اغوال اوپر ملتے ہیں لیکن اب ان کا یہ ذہن ہے کہ بچاؤ کرنے کے لیے بلکہ اگر کوئی آدمی سنیوں کے علاقے میں ہے اور وہ سنیوں والی نماز پڑھتا ہے یا سنی عالم کے پیچھے لماز پڑھتا ہے ندی یا کر کے تو گوایا خلفا نبی وہ نبی کے پیچھے لماز پڑنے کے اس کا سوال رہتا ہے اس کا سر میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک مسئلہ بڑھا رکھا تھا کہ حضرت اور مغل صدیق کی خلافت ٹھیک نہیں حضرت عمر کی خلافت ٹھیک نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر ان کی خلافت ٹھیک نہیں تھی تو حضرت علی رضی اندازہ کالا از ان کا مقابلہ کرتے میدان میں سامنے آ جاتے پھر ہم ہاں کو بھی پتا چلتا تھا کہ حضرت علی کی خلافت کو ٹھیک ہو, نہیں مانتے تھے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوتا رہا وہ تجیہ کے ساتھ ہوتا رہا کیونکہ نبی علیہ السلام کہہ کہتے ہیں اگر ندی کو قرآن مٹ جائے کعبہ گرا دیا جائے تو تولنا نہیں ظاہر بات ہے کہ پیغمبر یہ بات کہہ سکتا نہیں ہے کہ دین سارا تیرے سامنے مٹتا رہے اور تو بولے نا پھر یہ ہے کہ آدھے تشیعوں کے نزدیک یہ جو ارتما ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب ہماری موت آنی گئی بلکہ موت ان کی اختیار ہوتی ہے یہ مکان ما و مایوک کے عالم بھی ہوتے ہیں یہ ساری باتیں کافی قریبی اندر دیکھی ہوئی ہیں تو پھر جب ان کو پتا ہے کہ موت کب آ ہے کس طریقے سے آ ہے تو موت کا تو ڈر ہے کون نہیں جب موت کا ڈر ہی کو نہیں تو پھر کل کر دین کی باتیں کہہ دیتے ہیں پھر اسی کر کچھ کر دیبوں گری اور ویسے بھی ہیں حضرت سلمان فاتری یا شیا کے اندامہ پابندی نے شراناچل بدارت کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ ہو عنہ ان سے ملاقات ہوئی حضرت علی کی سلمان خاصی پاس موجود تھے تو حضرت علی نے کہا میرے شیعوں کو برا بتا کیا بہتر رہا نے کہا کیا ہو گیا کہا سر بعض نہیں آتا ان کے پاس کا کمان ہے اور کمان جو پانچ زمین پر اس کمان نے ادہا کی شکل اختیار کر لی اور وہ حضرت ابر کے پیچھے دوڑا تو حضرت صبر نے کہا معاف کر مواف کر بچا مجھے لچا مجھے سے تو پھر حضرت علی نے وہ جو کمان تھی جو اجتہا کی شکل اختیار کر لی تھی اس کو اوپر اپنا ہاتھ رکھا حضرت عمر کی جان بخشی ہوئی تو یہ ان کے پاس امر تھی اگر وہ کمان ترین پر لہ گئے تو وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کی شکل اختیار کر لے پھر سلمان واپسی کو بھیجا ایک اور موقع پر حضرت عمر کے پاس کہ عمر کو جا کر گئے کہ جو تمہارے پاس مال آیا ہے نا تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ سارا سر ادا کرتے ہو خبردار شانتنی کرنی تقسیم کر لیں مال کی تو سلمان فارسی نے جب یہ بات کہی تو عمر بڑے حیران ہو گئے کہ یہ جو مال میرے پاس آیا ہے اس کی اتنا حضرت علی گے سے ہوتی ہے یہ تو خوفیہ طور پر میرے پاس مال پہنچ جاتا تو سلمان فارسی سے یہ کہا کہ یہ علی نے تجھے بھیجا ہے تو علی گے سے پتا چلا کہ میرے پاس کوئی مال آیا ہے تو سلمان فارسی نے کہا یہ ایک چھوٹی سی جی بات آپ کرتے ہو علی کو تو بڑا کچھ پتا ہوتا ہے ارتما نے کہا کہ پھر وہ جادوگر ہے کہا نہیں جادوگر نہیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے عتیار ہے سلمان تو کیوں نہیں ہمارا ساتھ دیتا اور بار بار ٹولی کا ساتھ دیتا ہے میں تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہی نہیں میں تو ہردنی کا ساتھ دوں گا اچھا اچھا پھر جا کر پھر میرے کو کہنا سے کہ میں وہ ماں تقسیم کر دوں گا پھر جس وقت آئے تو ہرتنی نے کہا جو تیری اور عمر بن خطاب کی گفتگو ہے میں ساری بتا رہا دوں تو پھر وہ ساری بات بتائی تو یہ ہے آج علی آرم بھی ہیں بڑا کچھ کر سکتے ہیں حضرت عمر سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ تقیہ کر کے بیٹھے ہیں دین کو چھپائے بیٹھے ہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے تو ہر کہہ رہی جو آخر تشیعوں کا نظریہ ہے کہ نبی رسام اس کو سمجھا کر کہتے کہ دین مٹتا رہے اور انہوں نے نہ بولنا اور پھر جس کے پاس اتنی بڑی طاقتیں ہوں اور وہ دین کو چھپا کر بیٹھے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم انکار کرتے ہیں کسی وقت اپنی جان بچانے کے لیے کوئی آدمی تدریہ اختیار کر لے اور اپنی جان کو بچا لے اس کا ہم انکار کوئی نہیں کرتے لیکن جس کے پاس بڑی قوت اور طاقت ہو اور پھر وہ اپنا دین چھپائے رکھے اور پھر لوگوں کو بھی دھوکا لگا رہے کل قیام کے دن اگر حضرت علی ہم سے یہ کہیں کہ تم نے وہ بکر صدیقی کی خلافت کیوں مانی تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی ہاتھ پر بیت کی تھی آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑی تھی ہم ہاں ہاں کیا جانتے کیا آپ ان کی خلافت کو صحیح نہیں جانتے تو جب آپ نے بغیر ان کی خلافت کو صحیح جانا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہم نے بھی ان کی خلافت کو ماننا تھا جیکر اگر گول کرو یہی سوال ہو گیا دوسرے سے بڑی کو کہ جب میں نے ان کی ہاتھ پر بیت کی تو تم ان کی خلافت کا انتظار کیوں کرتے تھے تو ظاہر مانتا پھر بڑی کہانی جواب نہیں دے سکے گا پر ایمان والوں کو قابلوں کے ساتھ دوستی نہیں چاہیے اور جو آدمی یہ کام کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تب نہیں بچاؤ کرنا کسی موقع پر دائز ہوتا ہے اور رہتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے اور اللہ کی طور کر جانا ہے اگر چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اللہ کرو اللہ اس کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں اور اللہ ہر چیز پر قاتر ہے جس دن ہر ایک جیپ پائے گا اس کو جوکی کی سامنے اور جو غلطی کی وہ بھی سامنے پائے خیال کرے گا آزو کرے گا کاش میرے اس لفظ کے درمیان اور اس سو کے درمیان دور کا فاضرہ ہوتا میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے اور نشب کچھ کرنے والے بندوں پر کن ان کن تم تحبون مون اندا سے بات ہو رہی ہے کئی نسارا یہ کہتے تھے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے راہب بنے بیٹھے ہیں کارے کو دنیا بڑے بیٹھے ہیں فرمایا کہ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کہہ اگر تم وادی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے لابے داری تیار کر لو یہ ذریعہ ہے کہ تم سے اللہ محبت کرے اور بخشرے تم کو تمہارے ہونا اور اللہ بخشرے والا مہربان تو کہ احساس کرو اللہ کی رسول کی لیکن اگر وہ یہ بات نہ مانگے بس تعداد اللہ نہیں پسند کرتا کاموں کو ایک آیت پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیٹا ہونے کا لفظ ملتا ہے تو وہ شبہ بھی تھا عیسیٰ علیہ السلام کی خاص رات کے متعلق یہ ایک شبہ ہے وہ عام شبہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی منگوزیندہ ہیں جب یہ مرگزین ہیں تو پھر ان کی من کی جائز ہے جواب اللہ نے آدم کو بھی چنا ٹھیک لو کو بھی چنا ٹھیک ابراہیم کا پورا گھرانہ چنا یہ بھی ٹھیک عمران کا پورا گھرانہ اس کو بھی زدہ دیا تھی جان والوں مرغ دیکھ دیکھو یہ تھے کون یہ تو سوچو نا ضروریہ تن محفوظ ہے ذرا بنانا حلق سے ذرا کمانا ہوتا ہے پیدا کرنا یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے تھے تو جو اللہ کی خود مخلوق ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نہ یہ عرب شہر مجھے رقم ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بندی کے لائق اور نہیں پھر یہ کہ ہے بھی اللہ کے بنا ہوئے اور ہیں بھی باز وہاں بھی ایک دوسرے کی اولاد ہیں کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے تو جب یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے کوئی ماں کو بیٹا تو پھر یہ تمہارے معبول کیسے ہوئے مفتبا ہیں لیکن مغلوگ ہیں مفتبا ہیں ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور عملہ ہی ہے سننے والا جاننے والا یہ ساری باتیں سنتے جانتے بھی نہیں جب یہ ساری باتیں سنتے جانتے بھی نہیں مفت بے شک ہیں جڑے ہوئے بے لیے ہیں لیکن یہ حاضر لبا کیسے ہوئے کہا مراف عمران جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نے تیرے نظر کیا جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا دیکھا نا مریم صدیقہ یہ تو بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو بیت المقدس ہے اللہ کا گھر اور جن کو پہلے ہی وقف کیا گیا تاکہ اللہ کے گھر کی یہ خدمت کرے وہ بڑا معبود کیسے اے میرے رب میں نے نظر کی تیرے لیے جو میرے پیڑ میں ہے درا ہار کے آزاد کیا ہو یعنی دنیا کے کاموں سے بس قبول کر مجھ سے بے شک دیا سننے والا جاننے والا پھر جب اس کو جانا تو کہا اے میرے رب میں نے اس کو لڑکی جان لیا میرا تو یہ خیال تھا یہ لڑکا ہوگا بہتر مقدس کی خدمت کرے گا اور میں اللہ خوب جانتا ہے جس کو اسے جنا بنا ایسا ذاکر ہوگا نون جس لڑکے کا اس کے زیر میں خیال تھا یہ لڑکا ایسا ہو وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں جو اس کو اللہ نے دیا اللہ نے جو لڑکی دی وہ ایسی لڑکی ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے جن عورتوں کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے یہ ان میں سے ایک ہے اور میں نے اس کا نام رکھا مریم عابدہ مریم کمین ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنے والی تو دیکھو اس کا تو اپنا نام ہی کیا تھا اللہ کی بندگی کرنے والی تو انہوں نے آتم کیا بنا لیا ہے معبول بنا لیا ہے اور میں اس کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی ہاتھی ہوئی شیطان سے تو اس کو بھی بتا اور اس کی اولاد کو بھی بچا ہاتھی ہوئی شیطان سے تو اس کی مانگ کہتی تھی کہ یہاں شیطان اس کے اوپر گربا نہ پائے اور تو اس کو بتا تو جو بچنے میں شیطان سے اللہ کے محتاط ہے ان کی مانگ کہتی تھی اس کو بتا وہ برا تمہارے معبول کیسے بس قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھا قبول کرنا اور اس کو بڑھایا اچھا بڑھانا اور وہ سکون تاری میں چلے گئی اگر زکریا گئے جب کبھی آتے وہاں علیہ السلام کے ہجرے میں تو پاتے وہاں کوئی کھانا پینا کی چیز پہ لگے ایک دن اے مریم تجھے یہ کھانا کہاں سے آ جاتا ہے میں سارے دروازے بند کر کے جاتا ہوں کیونکہ بیت المقدس میں کئی مرد بھی رہتے ہیں تو یہ جو تیرا ہجرا ہے میں جاتے وقت بڑی احتیاط کرتا ہوں اور یہاں سارے دروازے بند ہوتے ہیں چابی میرے پاس ہوتی ہے گنجی میرے پاس ہوتی ہے تو یہ کھانا کیسے ملتا ہے کاغذہ دروازے بھی بند ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ جہاں چاہے جو چیز چاہے پہنچا دیتا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بیوے بھی بعض براد ایسی آ جاتے جو بیوے شہر کے اندر موجود کوئی نہ ہوتے بے موسم کے پھل آ جاتے بے شکل نہ روزی دیتا ہے جس کو کیا جب فیصلہ کرے کسی بات کا تو کہتا ہے منجیشا وغیرہ سارے نہیں تھے وقت کو نہیں پورا لکڑ ربا علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے دعا شروع کر دی کہ جیسے یہاں بے موسم میوہ آ گیا ہے تو میرے ہاں بھی بے موسم میوہ آ جائے مجھے بھی اولاد مل جائے کال ارب پہ حمل ملتا بھوری عرب طیبہ اے اللہ مجھے پاکیزہ اور آدھ دے بے شک سوئی ہے سننے والا دعا کا پھر ملائکہ نے آواز دی اور وہ اپنے عبادت خانے میں کھڑے اللہ کی بندگی کر رہا تھا ملائکہ کی آواز ہی ہوئی اللہ کی جو خوشخبری سناتا ہے تیرے ہاں لڑکا ہو جائے گا اس کا نام بھی تجویز کر دیا گیا اللہ نے اور پھر میرا ایک کلمہ بھی اس کے دور میں آنے والا ہے اور وہ جو میرا کلمہ اس کے دور میں آئے گا نا وہ اس کی کرے گا بھی تصدیق اور وہ حضرت سال علیہ صاحب کا پورا پورا ساتھ دے گا وہ صحیح اور بڑا ہوگا وہ ہسبورن اور وہ دنیا کی باتوں سے رکنے والا ہوگا کا کے دنیا کے ساتھ اتنا علاقہ بھی نہیں کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاں بیوی بی ہو لیکن اس کو یہ خواہش بھی کوئی نہ ہوگی اور نبی بھی ہوگا نیک لوگوں سے اب وہ وقت تھا اور یہ وقت ہو گیا اور اس وقت دیکھا تھا بے موسم بیوا تو یہ دل متمدے ہو گیا اللہ کی ذات کی طرف مانگ بیٹھی اللہ سے اب خیال آ گیا کا ہر وقت ہار ایک جیسا تو نہیں رہتا کبھی انسان کا ذہن نبی اور پیغمبر ہی کیوں نہ ہو بہت اونچا تبکو کا ذہن ہوتا ہے اور کبھی یہ کی طرف نظر چل جاتی ہے لڑکا کیسے ہوگا میں بھی بوڑھا میری بیوی بھی باندھ پر میں ایسا ہی ہے اچھا کوئی نشانی کا نشان یہ زبان ٹھیک ہوگی چلے گی زبان لیکن تصویر کے لیے چلے گی اور اگر کسی آدمی کو کرنا ہے کہ مجھے اپرانتی افراد دو تو پھر زبان کوئی نہ چلے گی پورے تین دن دنیا کے اپیل رہی ہے کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو اشارے سے بات کرو گے تمہاری زبان نہیں چلے گی بات کہنے کے لیے اور صبح شام اندر کی تصویر کا ہو پھر ویسٹ کاسل میں لائقہ نو یا ملیہ مجھے سفارے بتا رہے دیکھو زکریہ علیہ السلام نے مانگ کر لیا تھا اللہ نے دیا تھا تو زکریہ علیہ السلام تو خود ہی مانگت تھے اور یہ اللہ سے مانگ کر لینے والے تھے تو انہوں نے سوچا کہ زکریہ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں تھا اپنے گھر میں اولاد پیدا کر دی اگر اختیار میں تھا تو پہلے اپنے گھر میں اولاد کیسے پیدا نہ کر دی پھر وہ قصہ شروع ہو گیا دوبارہ مریم اللہ نے تجھے جوڑا پا کیا اور تجھے جہاں کی عورتوں پر فضی دیگر ایک اور بات بھی ہے یا مریم کلین رسدیق تو مریم بھی پابند تھی اپنے رب کی بندگی کرنے کی تو جب وہ خود پابند بندگی کرتی ہے وہ تمہاری معقول کیسے سجدے کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ رہے غیبے. یہ اب کی طرف سے بیر کی باتیں اے ہم ہم آپ کو بدریہ بھائی بتاتے ہیں یہ درمیان میں زبنن نبی رسدان کی رسالت ثابت کرنے کے لیے نہیں لاگی پرانے زمانے کے واقعات آپ وہاں موجود کوئی نہ تھے کرمیں بھی ڈالی جا رہی تھی کہ مریم کی پرورش کون کرے گا حالات زکریہ کا خیال ہوا کہ مریم صدیقہ میری پروش میں آئے کئی لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ مریم صدیقہ ہماری بروش میں آئے فیصلہ یہ ہوا کہ قلم ڈالو کریا کے اندر تو پھر زکریہ علیہ السلام کا قلم اس طرح چل پڑا جس سے پانی آ رہا تھا تو یہ ثابت ہو گیا اللہ کو منظور یہی ہے کہ مریم سجیقہ حضرت نگریا کی فروش میں پر رہے کیونکہ مریم سجیقا کی خالہ بھی ان کے گھر میں تھی اور خالہ بنظر مانگی ہوتی ہے وبا بولتا رضح ملی جب وہ باس کر رہے تھے جب جھگڑ رہتے اے نبی آپ ان کے پاس سنا جب کل میں دار رہتے آپ ان کے پاس سنتے یہ ساری باتیں آپ نے سنا دی ہے معلوم ہوا آپ پر وہی آتی ہے اور جس پر وہی آتی ہو وہ اللہ کا سچا نبی اور سچا کلمبر ہوتا ہے مناکا نے کہا اے مریم اللہ یہ خوش خوشبری دیتا ہے یہاں پھر دوبارہ پہلے بھی لفظ آیا تھا سندے کم میں کرے منتھا یا پھر کرمت اللہ کا لفظ آئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی اور شخصیت بھی ایسی گزری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پہلی کتابوں کے اندر تحین گیا اللہ کی یہ بات موجود تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں بہت بڑا نبی اور حمل آیا تھا تو وہ اللہ کی اس بات کے مطابق تو روپے آیا اس واقعہ اس کا نقب ہو گیا کالے اللہ یا کالے محتبہ اللہ دوسری توجیہ کی جاتی ہے کہ عام پیدائش ان کی جس نے ہوتی ہے عام لوگ کی اس کے مطابق پیدائش نہ ہوئی اللہ نے کہا بوجھا تو وہ ہو گئے تو یہ دو وجہ ہوگی ان کو کرے اللہ کہنے کی نام اس کا مسیح ہے عیسا بیٹا مریب کا دنیا کے اندر بھی شان آفر کے اندر بھی شان اور ہے بڑا مکرم و یقر مناسب علم وقادہ لوگوں سے باتیں کرے گا گور بھی بات کرے گا اور ادھیر عمر میں بھی بات ہو, کرے گا اور ہوگا بھی دیکھ دیکھو نا ادھیر عمر میں تو سارے بات کرتے ہیں گور میں بات کرنا یہ اچمبا ہوتا ہے تو گور میں بات کرنا یہ تو اچمبے کی بات ہے ادھیر عمر کے اندر بات کرے گا اس کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو شاید یہ اس بات ذکر ہوا کہ وہ جو شخصیت بات کرے گی کرے گی بچپن کے اندر لیکن تم یہ نہ خیال کرو کہ وہ کوئی بات مابودی ہوگی بلکہ جیسے ادھیر عمر کا فرد بڑی سمجھ کی بات کرتا ہے نا وہ بڑی سمجھ کی کیا کرے گا, بات روز کرے گا. اور نہیں ہوگا لڑکا کیسے مجھے تو کسی انسان نے چھو है ہے پر میں انداز طریقے سے نیا پیدا کرے جب فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے وہاں پر ایک بتا پڑے گا جی دینا کچھ تو نا اور سکھایا گیا اس کو کتاب و شریعت وقت اور شریع جیل وہ جو آئے گا عیصا اس کے پاس تورات رات کے لمبی ہوگا انجیر اس پر نازل ہوگی اس کے علم بھی ہوگا کتاب قرآن کے علم بھی ہوگا اور پیغمبر کی شریعت آپ پیغمبر محمد اب اسباس اعظم شریعت کبھی نبھی اس کے پاس آؤ ہوگا البتہ رسول بنی اسرائیل کے لیے ہوگا ہے دو دفا اس کا کام لیکن پیغمبر کس کی کے لیے ہوگا بنی اسرائیل کے لیے جب بنی اسرائیل کے پاس آئے گا تو کہے گا کہ پڑھو لا الہ اسراہ جب آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہے گا پڑھو لا الہ محمد الرسول تو یہ کتاب اور حکمت کا ذکر الگ ہے تورات اور انجیر کا ذکر کیا ہے الگ ہے تو ظاہر بات ہے کہ کتاب اور حکمت سے مراد تورات اور انجیت تو ہے نہیں کیونکہ یہاں عطف آیا ہے اور یہ مغایرت کو جاتا ہے تو تورات انجیت کے علاوہ کچھ اور کتاب اور اس سے مجید کے اندر کئی مقامات پر کتاب اور حکمت کا لفظ آیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد شریعت حضر محمد بب الطف سلح الفاظ جیسے ربنا بس فیم اور سولم وہاں بھی لفظ ہے یہ انہوں نے آتے کا حکمت کتاب اور حکمت کے لفظ دوسرے پارے کا بھی آتا ہے امریکہ ایک عمر بھیجا ہماری آتے پڑھتا ہے وہاں بھی لفظ ہے کتاب اور حکمت کی تعریف دیتا ہے چوتھے بارے کے اندر لطن العلوم نے وہاں بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم کا کیا ہے ذکر ہے تو کتاب سے مراد ان سارے مقامات پر قرآن مجید اور حکمت سے مراد ہے نبی رسام کی شریعت تو یہاں بھی کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد نبی رسام کی شریعت تو گویا کہ وہ واقع ہوگا قرآن مجید کا بھی اور نبی رسام کی شریعت کا بھی تو پہلے دور میں پہ تو واضح کا سوال ہی پیدا ہوتا نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا بحب تقریباً کتاب یہ جو کتاب آپ پر نازر کی ہے نا اس کتاب کا آپ کو بھی پتا ہونے تھا تو نبی علیہ السلام پر تو کتاب نازر ہوئی تھا لیکن نازر ہونے سے پہلے آپ کو نہیں پتا نازر ہونے کے بعد پتا چلا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر پتا چل ہے اس کتاب کا اور اس کتاب کی انہیں تعریف دے دی ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے اس کتاب کے نازر ہونے کے بعد یہ بات ہے جب یہ ہونے کے بعد کی بات ہے تو علیہ السلام اس کے نازل ہونے کے بعد کبھی دنیا کے آئے نا اور پھر وہ کتاب کی تعریف دے تو ظاہر بات ہے کہ پھر عیسا علیہ السلام کا دوبارہ آنا وہ قرآنی مریض کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے لیکن چونکہ زمین پر ہونا دو دفعہ ہے اس واسطے یہ تفصیل کر دی کہ رسالت کی بنی سائن کے لیے ہوگی یہ عیسائی علیہ السلام ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کلیمات کیا ہیں تم کو عیسیٰ علیہ السلام کے نشانات کی وجہ سے شبہ پڑ رہا ہے تو اس سال اسلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس نشان نشاندہ تمہارے رب سے یہ میری صداقت کے نشانات ہیں یہ اجازی نشانات ہیں ان میں میرا اختیار ہو رہی میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی شکل پھونک میں مارتا ہوں اڑتا ہے اللہ کی عزم سے مادز دار اندے اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اللہ کی عزم سے مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے عزم سے مورمی محمد عمر کہنے لگا کہ آ گیا نا صاحب قرآن میں میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ نے مجھے عزم دیا ہوا ہے میں مادر ذات اندے اور کوڑی ٹھیک کرتا ہوں اللہ نے مجھے کیا دیا ہوا ہے عزم دیا ہوا ہے تو یہ جو عزت کا ایک لفظ مشہور ہے اس لفظ کو یہاں پرانی کی آیت میں لگا دیا کہ فرانے کو فرانے نے کیا دیا ہے اذن دیا ہے تو یہاں حامیوں سے یہ بڑھا دیا کہتا ادا نے مجھے اذن دے دیا ہے کہ حالا میں بولتے زندہ کرتا ہوں مادر دادل جو پوری ٹھیک کرتے ہو پھر اپنی مرضی کے ساتھ کرتا ہوں تو لہٰذا اس آر اسلام کا مختار ایک پل ہونا ثابت ہوا حالانکہ عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو علیہ السلام کے نشانات ہیں اعجازی ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اختیار تھا ان کے اس اعتراض کو توڑنے کے لیے ان کے شکار کو حل کرنے کے لیے اندر یہ آیت نازر کی تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کی نبی ہو تو نازر کرنے کا مقصد جو ہے عیس عالیہ السلام کی احتیاطات کی نبی ثابت کرنا اور موری محمد عمر صاف کہتے ہیں کہ ان آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کا مختلف کو رونا ثابت ہوتا ہے تو میں کہتے چلوں پھر آگے بھی بڑھو بڑھوں قرآن مزید کلر ایک اور آیت ہے وبا کا نہ ہی ہے کسی جی کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ اس کو اذن دیتا ہے اور جب اللہ اس کو اذن دیتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ مر جاتا ہے لیکن کہاں یہاں کوئی آدمی یہ معاع کرنے کے لیے تیار ہو نہیں ہوگا کہ موت کا انسان کو عزن ملتا ہے اگر مرضی انسان کی اپنی ہو جائے تو پھر کوئی انسان بھی مرنے کے لیے تیار ہو نہ ہو حضرت عادم دن دیکھ کر آئے تھے ان کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میں نے جہاں کہاں جانا ہے جنت میں پھر بھی موت سے گھبرائی گئی تو جن لوگوں نے جنت دیکھی بھی نہیں ہے ان کو اگر اندر ذرا ازن دے دے تو ظاہر بات ہے پھر دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی نہ ملے تو اس اللہ کا مطلب ہے یہ مرنا تمہارے اختیار کی بات اور نہیں اندر ڈرتا ہے تو مرنے کے اوپر موت آ جاتی ہے یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کرنا الا علیہ کے اختیار کی بات کوئی نہیں میں بتاتا ہوں جو کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے آپ اپنے گھر میں اچھا جی کیسے بتاتے ہو ان مختلف ہوں یا مجھے ایک اجازی نشان دیا ہے اگر تم سچے ہو میں پہلی کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہوں کچھ باتیں پہلی کتاب میں جو حرام کی ہے اور میں دوبارے بہت نشان لایا اللہ سے کرو جو میرا رالو تمہارا پاک آزاد مستقیم یہ ایسی چیز آ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ پکے قبر ہیں تو کہا کالا من انصاری دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ لوگ میرے ساتھ پعاون کریں اللہ کے دین میں اگر عیسیٰ علیہ السلام خود مختار تھے تو پھر وہ لوگوں کے تعاون کی خواہش کیسے کر رہے تھے کون ہے جو میرے ساتھ پاون کرے اللہ کے دین میں خواہی کہنے لگے نہ ہم انصار اللہ ہم ہوں گے اللہ کے دین کے مددگار ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ ہو اس بات کا کہ ہمارے پر ممبردار اے ہمارے رب ہم ایماندار پر رسول اتالا اور ہم نے کی رسول کی بس دیکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ وہ ماں کروں وہ کروں دا بندہ خیر الماں اس پر انشاءاللہ شاء بات ہو جائے گی شیت المیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بال داؤ یہاں عیسائی کا برآم کروں جا نے نظر اس گار بند لاؤ یا عیسہ ان کا اندر نے کہا عیسہ میں تجھے موت دینے والا ہوں مارنے والا ہوں اور تجھے مار کر تو پھر تیری روح کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یہ منع کر کے تو یہ جو مرزائی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی نس آدی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں اور ان کی روح کو اللہ انہوں نے آسمانوں پر اٹھایا جیسے کہ باقی لوگ مرتے ہیں اور ان کی روح آسمان پر چلی جاتی ہے تو اس سال تلاسرام کے بارے میں یہ قرآن کی نس ہے اصل کسا ہی ہے کہ یہ مرزا غلام احمد کا ایک دور میں اس نے خود یہ بات لکھی تھی براہی میں کے اندر گندر حضرت اسی سال تلاح الرام کے دوبارہ زمین پر آنے کا اور ان کے علاقہ اسمانی کا یہ پایا تھا پہلے دور میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس واسطے کر کے ایک مجدم بنا کر بھیجا کہ اس سال تھوڑا سب جب آئیں گے تو جناب ظاہر ہوگا تو پھر میں اس علیہ ٹرمپ کی جو پہلی زندگی جماعتی ہے میں اس کا نمونہ بن کر آیا تاکہ لوگ جماعت سے ہی فائدہ حاصل کر لیں اور پھر لوگ جلال کی وجہ سے تباہ نہ کیے جائیں تو پہلے ایک دور میں یہ بات جو رہا ہے براہی نے اوتیہ چندر میں یہ بات مرزا علامہ مسلازی نے لکھی ہے اس وقت اس قادہ یا عیسیٰ اس انوفی کا اس کا یہ معنیٰ نہیں کرتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے ایسا میں تجھے موت دینے والا ہوں اور تیری روح کو اپنی طرف اٹھانے والا اس کو معنیٰ نہیں کرتا تھا تو اب یہ پرانے مجید اگر یہ نس تھا اس معنی میں تو پھر میں نے فضا علامہ کادیالی کا پرانے مجید پڑھتا رہا اور وہ آیات جن سے ہی علیہ اسرام کی موت پر بعد میں ستار کرنا شروع کر دیا تو وہ آیاد وہ پڑھتا تھا بلکہ ان آیات کتابوں کے اندر وہ لکھتا بھی رہا ہے تو اگر یہ پرانی مجید کی آیاد نس تھی تو پھر اس کو سمجھ آئی تو نہی تو ظاہر بات ہے کہ نس والا قصہ کوئی نہیں ہے مرضائی یہ کہتے ہیں کہ تبفی اس کا معنیٰ ہوتا ہے موت دینا اور اس بات پر وہ بڑا زور دیتے ہیں کہ نوقفی کا معنی موت دینا آتا ہے اور یہ اس کا اور حقیقی معنیٰ ہے اور جب یہ توفی کا لبری اور حقیقی معنی ہے تو پھر یہی معنی لینا چاہیے تو گویا کہ اللہ تعالی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے موت دینی ہے تو اب سب سے پہلے ہم نے یہ بحث کر لی ہے کہ کیا توقع کا مانا حقیقی موت دینا ہے اگر یہ ہے بات تو چلو پھر چل جائے گی بات ان کی لیکن ہمارے نزدیک توفیق کا حقیقی معنی موت دینا ہے البتہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں نفل کا آتا ہے اور وہاں بطور نازم موت مراد ہو جاتی ہے لیکن وہ حقیقی میڑا نہیں ہوتا بلکہ کرائن سے وہاں موت والا میڈا بن جاتا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ توفی کا مینا موت دینا یہ حقیقت ہے یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار ہو نہیں اس کے لیے چند کرائن میں ذکر کرتا ہوں نمبر ایک بات اگر توفی اور اماطا دونوں کا معنی ایک ہے موت دینا تو پھر پرانے مجید میں احیاء کے مقابلے میں اماتا کا ذکر تو کئی جگہ آیا ہے تو توفی کا معنی بھی اماستہ ہی ہے تو چلو سارے پرانی مجید کے اندر کوئی ایک آدھ جگہ ایسی آ جاتی جہاں احیاء کے مقابلے میں توفی کا لفظ آتا جیسے احیاء کے مقابلے میں اماتا کا لفظ آتا رہتا ہے تو پھر اے کے مقابلے میں ٹرافی کا رفظ بھی آ جاتا کیونکہ یہ ماتا اور ٹرافی ہم مینا ہیں تو یہ ماتا کا ربز اب استعمال ہو جاتا ہے اے یا کے مقابلے میں تو پھر کہیں یہ ماتا کافی کا ربض بھی استعمال ہو جانا چاہیے تھا لیکن پورا پرانی مزید دیکھ لو یہ یا کے مقابلے میں یہ ماتا کا ربض آ جاتا ہے توفی کا رفظ نہیں آتا تو معاف ہوتا ہے کہ اصل اے یا مقابل اماتا ہے اور تو یا مقابل نہیں ہے دوسری بات یہ جو اماتا ہے اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف حرام ہے اور توفی کی نسبت غیر اللہ کی طرف موجود ہے تو اگر اماتا اور توفی ایک چیز تھی تو جیسے اماتا کی نسبت غیر اللہ کی طرف جائز نہیں تو پھر توفی کی نسبت بھی غیر اللہ کی طرف جائز نہ ہونی چاہیے تھی پرانی مجید میں احیات کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوئی ہے یہ ماتا کی تو نہیں ہوئی لیکن وہاں کی نفت ہے میں زندہ کر توں مردے لیکن یہ میرا اعجازی نشان ہے اصل میں زندہ کرنے والا اللہ ہوتا ہے تو آگے کے لفظ کے ساتھ وضاحت ہو ہوگی کہ زندہ کرنا میرا کام نہیں ہے زندہ کرنے والا کیا ہے اللہ اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے صرف جہاں اے یا اور اے ماتا کی نسبت غیر کی طرف ہے اور اس غیربولہ کو کافر قرار دیا گیا ہے اس نے کہا تھا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں تو وہ کافر کا کرما ہے علیہ السلام کا کرما تھا کہ ربی میرا رب ہے تو یہ یاد کرتا ہے اور یہ ماتا کرتا ہے تو باہر کیا سکے ماتا کی نسبت اور غیربولہ کی طرف جائز نہیں توقفی کی نسبت غیرولہ کی طرف موجود پرانے مریض میں کئی مقامات پر آتا ہے توفت تو مزہ یہ توفا تم بالک الموت تمہاری توفی کرتا ہے مالک الموت اور کہیں ملائکہ قتل ہو ہے ملائکہ تمہاری کیا کرتا ہے توفی کرتے ہیں تو اگر توفی کمانا اماقہ تھا تو یہ ملائکہ کی طرف نسبت کیسے ہو ہوگی اس کے علاوہ یہ جو پرانے مجید کی آیت ہے جس میں وہ عورت جس کا سامن مرتا ہے اس کی عزت فیال ہوئی ہے تو ہماری قرآن تو یہ ہے اللہ دینہ یوتا و فون من کم و, و لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی سے یہ کراط منقول ہے اللہ دینا یا تا و فون من کم و, و حضرت علی سے یہ کراف منکول ہے اب اگر ٹرافی کیا ہو موت دینا تو میں یہ بڑھے گا جو لوگ اپنے آپ کو موت دے دیتے ہیں اور بیویاں بی چھوڑ جاتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ موت دینا انسان کا اپنا کام کیوں نہیں ہوتا بلکہ مرتا ہے اللہ مار دیتا ہے تو یہ میرے میرے ضائع کی اس کا معنیٰ یہ بن جائے گا کہ جو لوگ اپنے آپ کو موت کو دے دیتے ہیں اور بیویاں بی چھوڑ جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ معنی کیا ہے غلط ہے اور اگر یہ معنی نہ کرو جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کرنا ہے کاخلا ہے کی بات کہ دوفی کمانا ہے پورا کرنا یا پورا لینا تو جو لوگ اپنی عمر کو پورا کر لیتے ہیں بہت لازم آ گئی اپنی عمر کو وہ کیا کر لیتے ہیں پورا کر لیتے ہیں یہ چھوڑ جاتے ہیں تو عمر پوری ہو ہوگی تو مر گئے تو یہ جو مانا ہم کریں گے یہ تو ہو جائے گا ٹھیک اور وہ جو ماننا کرتے ہیں کہ دوفی کمانا موقع رہا ہے تو یہ مانا ٹھیک ہو نہیں مرتا اس کے علاوہ پرانی مجید کے اندر ایک مقام پر ہی ہے اللہ عظاہین موتے ہا وی لم تم فی منانے اللہ جانوں کی توفیع کرتا ہے ان کی موت کے وقت اور جن پر موت بھی آئی تو ان جانوں کی بھی توفیع کرتا ہے نیند میں اب یہاں یہ معنی کرنا کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو موت دیتا ہے موت کے وقت اور جن پر موت نہیں آئی نیند کے وقت ان کو موت دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مانا شاید کا نہیں بنتا تو وہاں ٹرافی کا لبل موجود ہے اور وہاں موت دینا اس کا مانا نہیں بنتا یہ معنی کرنا کہ اللہ تعالیٰ گانوں کو پورا پورا وصول کر دیتے ہیں جب ان کی موت آئے اور ان کو بھی وصول کر دیتے ہیں جو نہیں مرے نیند کے وقت تو نیند کے وقت بھی ٹرافی ہوتی ہے موت کے وقت بھی کیا ہوتی ہے توفی ہوتی ہے اور جان اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے یہ معنی تو ہو جائے گا ٹھیک لیکن وہ جو جمع کرتے ہیں موت دینا وہ معنی وہاں بنتا نہیں ہے تو یہ مختلف مقامات ہیں پرانے مجید کے جن مقامات سے یہ ثابت ہوا کہ جو فی کمانا موت دینا نہیں پڑا ہے کیا اصل میں وفا یا فی کمانا ہوتا ہے پورا کرنا اوفا یو فی کمانا بھی کیا ہوتا ہے پورا کرنا توفا یا توفا, یا توفا یہ اسی کا با تفور ہے اس کا منہی ہو جائے گا پورا لینا استعفی پورا وصول کرنا اور کبھی توفی ساتھ میں نے کے بھی آ جاتا ہے تو اب یہاں مطلب یہ ہو جائے گا کیونکہ توفی کی نسبت ہے حضرت اسی علیہ السلام کی پوری ذات کی طرف جو کہ پوری ذات بدن اور روح مجبورے کا نام ہے وہ ماں کا رو وہ ماں کا رندا یہ کرینا بھی ہو جائے گا لوگوں نے تدبیر کی اللہ نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے یہودیوں نے تدبیر کیا کرنی چاہیے تھی تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ صلی اللہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھا کر ان کو ختم کرنے کی تدبیر کی تھی تو ظاہر بات ہے جو ان کی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس کے خلاف ہونی چاہیے ان کا خیال ہے ان کا ارادہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ میں نے تصویر کر کے بچا لیا یہ کہیں کہ میں نے تصویر کر کے موت دے دی تو پھر تو ان کی مراد پوری ہو ہوگی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر جائے اللہ کہتا ہے میں بھی تصویر کی اللہ نے کہا دیا میں تجھے مار دیتا ہے تو یہ وہ واقع ہے وہ واقعہ اللہ دیکھو قرآن مشین میں دو اور واقعہ ہیں حضرت سال علیہ السلام کا واقعہ ہے اور حض محمد اب استفاع صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے حضرت سالم صلاحم کے واقعے کے اندر یہی ذکر آیا کہ لوگوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی لوگوں نے تدبیر کی سالم صلاح اللہ پر رات کو جا حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی تو جو لوگ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے تو پہاڑی کے پتھر ان پر گرے اور وہ خود بن گئے اور حضرت سالم اصلاح سلم بچ گئے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ نفرتا ہے کہ لوگوں نے تدبیر کی اندر نے بھی تدبیر کی لوگوں نے تدبیر کی تھی کہ جب نبی علیہ السلام رات کو اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ہم یک بالی حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیں اللہ نے تدبیر کی کہ نبی علیہ السلام کو سدھا سلامت یہاں سے گزار دیا جایا جائے, جائے اور مدینہ مرغلہ میں پہنچا دیا جائے تو وہاں بھی ان کی تدبیر کے خلاف اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر ختم کرنے کی اللہ کی تدبیر بچانے کی تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے ان کی تدبیر تھی اللہ کی بھی تدبیر تھی ان کی جو تدبیر تھی اللہ نے اس کو ناکام کیا اللہ کی تدبیر چل گئی ان کی تدبیر اور نہ چلی مزاحیوں کا ذہن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے پھر معذ اللہ عیسی علیہ السلام کے منہ پر تھوکا بھی گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو مارا پیٹا بھی گیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر مر گئے ہیں یہ ان کا خیال تھا اور وہ یہ سارا کام اس واسطے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے زیر میں یہ بات تھی کہ جو سلیب پر مرے وہ دانتی ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ تصور دے دیا کہ دیکھو سلیب پر اس علیہ السلام کو ہم نے مار دیا ہے لیکن کہتے ہیں ویسے ان کا خیال یہ تھا لوگوں میں یہ بات ہو گئی تھی کہ مہاجندہ عیسیٰ علیہ السلام سلیم پر مر گئے نفس العمر میں وہ بڑے نہیں تھے بچ گئے تھے پھر وہاں عیسا علیہ السلام وہاں سے چلے گئے پھر عیسیٰ علیہ السلام سب کبھی افغانستان میں گئے پھر پنجاب میں آئے پھر کشمیر میں گئے پھر کشمیر میں گئے تو سری نگر وہاں مالا خان یار میں ایک شخص کی قبر ہے اور وہ عیسا علیہ السلام کی قبر ہے اور وہاں سری نگر کے بن ہے یہ وہ تقریر کرتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہودی لوگ اپنے فریم میں اپنے دو میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی کی ہے ہمارا آب و سنت و جماعت کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے لیکن پکڑے نہ گئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ہر علیہ السلام کو اٹھار دیا تو یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ ذکر کرتے ان کا ایک داؤ تھا اللہ کا بھی ایک دور تھا تو اگر اللہ پھر بے تنگاؤ کرنے والا ہے تو اگر اندر نے ان کے ہتھے ایسا شرم کو چڑھا دیا اور ان کی تصویر بھی ہو گئی تھی تو پھر گدامتی داؤ کیا, کیا سارے شرم کو بچانے کا جب کہا اندھا نے اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا مصور کر کے اپنے قبضے میں دے کر رات رو کر لیا اپنے پاس کا تجھے اٹھا دوں یہ میں کر لو اشکال ہو رہی پھر اس کے علاوہ ایک اور بات چھوٹی سی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ مرزا علامہ ملک یا یعنی نے شہادت القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کئی مجدد گزرے ہیں مجدد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیر کے اندر کوئی خرابی پیدا کرے بلکہ صحیح ویر مجدد لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے مزید یہ لکھتا ہے کہ مجدد لوگ ان کی بات نہ ماننا یہ پفر ہوتا ہے فلم مزائیوں نے مجدین کی فہرست بھی پیش کی ہے اس میں علامہ ابن تعلیہ راہ محمد کو بھی مجدد قرار دیا ہے اب جب یہ بات ثابت ہوئی کہ مجدد دین کو بگاڑتا نہیں صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور مجدد کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے جو نہ ماننے کے موقع ہے تو ہم نے مجدد ابن تعبیہ ان کی کتاب ہے الدواصید اللہ مسیح اس کے اندر عیسائیوں کے مقابلے میں حضرت علامہ ابن طبیہ رحم و اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ توقفی کا ماننا ہوتا ہے ابر شعر معافیہ چیز کو پورا پورا دینا آگے سے یہ توفی مختلف قسم کی ہوتی ہے کبھی ہے روح کی توفیع اور کبھی ہوتی ہے بدن اور روح کی توفیع اسلام کی جو توفیع ہوئی وہ بدن اور روح کی تھی اندر نے ان کو ان کے پدن اور روح کے ساتھ قبض کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا تو یہ مجدد نے ایک معنی کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مجدد کا معنی ماننا کیا ہے ضروری ہے امام غازی کو بھی انہوں نے مجدم لکھا ہے امام غازی نے بھی یہاں تقریبا یہی بات لکھی ہے اور ساتھ یہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی یہ شکار پیدا کرے کہ پھر اگر اللہ نے عیسا نے صلاح السلام کے پدن اور روح کو قبض کر لیا تھا اور اپنے پاس لے گیا تھا تو آگے رافیو کا کہنے کا کہ کیا مطلب ہے پھر تو یہ تکرار بڑھے گا تو وہ کہتے ہیں تکرار نہیں بڑھے گا بلکہ کیونکہ توقع کے اندر ایک دوسرا احتمال بھی ہوتا ہے کہ صرف روح کی توقف ہو اس اعتماد کو ختم کرنے کے لیے رافیو کا لبل کہ گیا صرف روح کی توقع دی تھی بلکہ پورے بدل اور روح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزی لے کر اپنے پاس اٹھا لیا تھا تو یہ امام راضی بھی اس کے نزدیک ہے جلال الدین سیوتی کو بھی لکھا ہے تو جلال الدین سیوتی نے بھی یہاں متوفی توفی کمانا کافی زوکا میں غیر بہتر تجھے میں کور کر لوں گا تیرے پر موت نہیں آئے گی یہ میں نے جلال الدین سیوتی نے بھی لکھا ہے تو باہر کہ مختلف مجد الدین ہے یہ سارے مجد بھی یا توفی کا کمانا پورا پورا وسیع کرنا بدن اور روح کو اور اپنی طرف اٹھا لے جانا تو یہ لکھتے ہیں اب آخری بات عیسائی لوگ جن سے نبی و صلاح السلام کا مباحثہ مکالبہ ہوا ہے اور ان کے غلط نظریات کی تردید کی گئی ہے سورہ آل عمران میں تو ان عیسائیوں کا ایک نظریہ یہ بھی تھا رفتستانی کا کہ اسلام سلام کا آسمان پر جسم اٹھا لیا گیا اور آج بھی اس کا یہ نظریہ ہے ویسے وہ کہتے یہ ہے کہ اس علیہ صلاح ایک دفعہ دفن ہو گئے مر گئے پھر ان کو خدا نے زندہ کر کے اٹھایا لیکن تاہم ربت جسمانی کے کی کیا ہے پائے ہیں تو عیسائیوں کی ساری غلط باتوں کو خدا نے رد کیا تو اگر ربت جسمانی والی بات بھی ان کی رض تھی تو چاہیے تھا کہ اللہ اس کو رد کر دے نہ یہ کہ راجو لفظ لا کر پھر جمرہ ان کی تائید کرے تو یہاں کار یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے جسم کو میں نے اٹھانا ہے تو قرآن میں جس نے یہ لفظ استعمال کر دیا ہے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ رفع جسمانی والا نظریہ ان کا غلط نہیں تھا اگر یہ نظریہ غلط ہوتا تو پرانے مجید کو ایسا لفظ بول جس میں ان کے نظریہ کی تائید ہو یہ لفظ نہیں ہو سکتا تھا دیکھیں یہاں لفظ پرانے مجید میں سورت عالم رام کے اندر بھی آیا ہے اور اس کے بعد سورت النساء کے اندر پھر آیا ہے بر رفع عملہ ہو کہ اور یہ دونوں مقام پر رفا جسمانی کی طرف اشارہ ملتا ہے یا تصری بنتی ہے تو پھر ان کے نظریے کو باطل تو خدا نے کوئی نہ کیا بلکہ ان کا نظریہ جو اس کی تائید کر دی تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کیونکہ رفا جسمانی ٹھیک ہے اس واسطے اس نظریے کو باطل نہیں کیا گیا بعض لوگوں نے کہا کہ ابن عباس نے کہا تھا کہ متوفی کا کمانا کیا ہے ممید ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو پھر بھی اشکال کو نہیں ہوتا کیوں اس واسطے یہاں ماؤ کا کرما آیا ہے یہ ماتا بھی علیہ السلام کا ہے ببا بھی ہے ماؤ تبدیل کو نہیں چاہتی جیسے آگے آ رہا ہے اس جود ہی ورق آئی اتنا پیچھے گز رہا ہے اس جود ہی ورق آئی سجدہ کر اور رکو کر حالانکہ کے رکو پہلے اور سجدہ کیا ہوتا ہے پیچھے <خف> چوٹ میں پہلے کے اندر حضرت بلو علیہ السلام کا واقعہ جب پیار ہوا ہے تو وہاں عذاب کا ذکر پہلے ہوا ہے اور فرشتوں کے آنے کا ذکر کیا ہوا ہے بعد میں ہوا ہے خشتے پہلے آئے اور عذاب کیا ہوا ہے بعد میں ہوا ہے تو وہاں بھی کہ واو ہے کوئی شکار نہیں سمجھا جاتا کیونکہ واؤ ترتیب کو نہیں چاہتی تو اگر کا کمانا ممید تو کر لیا جائے تو اس حضرت نے بعد یہ تو نہیں کہا تھا کہ موت دی انہ نے بعد میں رفع رخا نہیں ہوا بلکہ یہ کہہ دیا کہ بدوزی کا مائنا کیا بیٹوں کا ہے تو یہ مینڈا بن جائے گا اللہ نے کہا آہسا میں تجھے کبھی موت دے ہے کس طرح پہلے میں اپنے پاس اٹھا دوں اور تیرے بہن کو اونچا بھی کروں گا اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا جب تجھے کبھی موت آئے گی ترات عیسیٰ نے سامنے دوبارہ آنا ہے اور عیسہ لگی موت بھی آنی ہے لوگوں نے بھی تجدید کی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کا خیال کیا اللہ نے بھی دعو کیا اور اللہ طرح کی طرح دعو کرنے والا جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھے اپنے قبضے میں دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کابڑوں سے بات کروں گا اور تیرے تابے داروں کو کابڑوں پر غالب رکھوں گا ایک ہے ظاہری تابے دار ایک ہے حقیقی تابے دار تو ظاہری طاقتار بھی ثابت رہے حقیقی تعبیر دار بھی فارغ رہے یوتیوں کا کیا مت پھر میرے پاس ہے تم سب کا لوٹنا پھر میں فیصلہ کروں گا دوبارہ درمیان جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو جن لوگوں نے کبھر کیا ان کو سب سزا ملے گی دنیا راہوں میں اور نہیں ان کی کوئی مدد اور جو لوگ ایماندار اور اچھے کام کیے ان کی عدم ان کو اللہ پوری دے گا اور نہیں پسند کرتا سادوں کو یہ ہم تجھے پڑھ کے سناتے آتے اور تحقیقی فکر اتنا مسئلہ حصہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون جب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی انسان باپ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں اللہ فرمایا اچھا عیسیٰ کی مثال اندازہ ایسے ہے جیسے آدم کی مثال آدم کا بھی باپ کوئی نہیں بلکہ آدم کی تو ماں بھی کوئی ہے اس کے باوجود تم آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو پھر علیہ السلام کا اگر بات ہو رہی تو اللہ نے بٹایا تھا مٹی سے پھر کہا اس کو ہو جا پس وہ ہو گیا سچی بات ہے تیرے رب سے شکر عیدا سلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے پمن ہاتھ جا کفی ہے پھر اسے جھگڑے اس میں تیرے پاس علم آتو ہے پھر اس کے باوجود جھگڑے پسو کہہ آؤ ہم بولا اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اپنی عورتیں تمہاری عورتیں اور اپنی جان تمہاری جان یعنی ہم اپنوں کو بلائیں تم اپنوں کو بلاؤ پھر ہم ہاں اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی لال دالے جھوٹوں پر تو نبی الحلام سلام نے پہلے ان کے شبہات کا جواب بھی دے دیا قرآن مجید کی آزاد میں شبہات کا جواب بھی آ گیا ہے دلائل بھی آ گیا, خدا کی بازانیت کے تو پھر اکیل میں نبی السلام نے کہا کہ آؤ قرآن مجید کیسا ہے کہ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کے سامنے جاری کریں جو جھوٹا اس پر دن دے تو آؤ پھر میرے ساتھ مبالہ کر لو انہوں نے کہا کہ جی اچھا ہم کو واپس جانے دو ہم رات گزاریں گے اور وہاں جا کر مشورہ کریں گے تو کل صبح آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا ہم نے مبالہ کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا رات کو پھر ان کی بات چیت ہوئی تو رات بات چیت میں وہ کہہ لگے کہ بہتر تو, تو یہی ہے کہ مبادلہ نہ کیا جائے اگر کسی پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ دعا کریں گے کہ جھوٹے پر نہ ہو تو کیا پتہ ہے ہمارا کیا حال ہو اس واضح کر کے بہتر یہ ہے کہ ہم جزیہ تیزا قبول کر لیں اور نبی رسام کی حکومت اپنے علاقے میں تسلیم کر لیں اور نبی رسم کے ساتھ مبادلہ نہ کریں اگلے دن پیغمبر غدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے یہ عیسائی کا فیصلہ کر کے آتے ہیں اس اس میں صلی اللہ السن وسلم نے اپنے صاحبزادے یعنی کہ اصل میں تو عائد نواس لیکن نبی رسام ان کو بیٹا کہتی تھے ان کو بھی بلا لیا حضرت حسن رس حسین کو اور آدمت الزرا کو بھی بلا لیا اور لال ابن حسلی کو بھی بلایا کیونکہ ہز نے اپنی آریہ کو لانا تھا اپنے بیٹوں کو بلانا تھا تو غالبن ہزمری کو بھی بلایا لیکن وہ عیسائی آئے انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ ہم مبانہ کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ ہم خراج لینا اور جدیہ لینا منظور کرتے ہیں نبی رسام کی بات قبول کر دی مان دی اور پھر ان کو کہہ دیا کہ دو ہزار بلڈے یہ تم نے ہم کو دیا کرنے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ قصہ ہو بس بدری بات ہے صحیح مسلم کی روایت میں وہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضری حلفاظ رات اور حضرات حسنین یہ نبی علیہ رسل کے پاس مسجد میں آ گئے تھے مبالہ ہونے سے پہلے مبالا ہوا پھر بھی کوئی ہے رہے تشیع اب اس واقعہ کی وجہ سے ایک نیا رنگ دے کر تو یہاں اپنے مسلح کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹوں میں تو آ گئے حسن این نساں میں آ گئی پارکو پذہ راہ حضرت علی کہاں ہے کس کھاتے میں آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آئے علی آئے, آئے ان حسن ہے تو حضرت علی پھر بن گئے نفس رسول تو جب حضرت علی نفس رسول بن گئے تو جو رسول ہے وہ تو معصوم ہے تو جو نفس رسول ہے وہ بھی کیا ہے معصوم ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت علی کیا ہے معصوم ہے اور جب ہگر جلیم معصوم ان کا ہونا ثابت ہو گیا اور تم اپنے خلفاء اور بکر صدیق وغیرہ کو معصوم نہیں مانتے اور حضری <تصفح> تو کیا ہے معصوم ہیں تو معصوم کے ہوتے غیر معصوم کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نبی رسلام چاہتے تھے کہ دعا میں ایسے لوگوں کو شریک کیا جائے جن کی دعا اللہ تعالیٰ کا فخر قبول کر لے تو گویا کہ نبی رسلام یہ سمجھتے تھے علی کی فاطمہ کی حسنین کی دعا کا مغرب کرنی, کرنی ہے کیونکہ یہ سب سے افضل ہے تو لہذا ان کو آپ نے بلایا تھا تو جب یہ سب سے افضل ہوئے کیونکہ ان کی دعا کی قبولیت کا الزام زیادہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے جب یہ افضل ہوتا ہے تو افضل کے ہوتے ہوئے پھر جو افضل نئی جو مفضول ہے اس کی خلافت کیوں کر یہ ان کی تقریر ہوتی ہے عالم شہیوں کی اگرت علی کی خلافت بلافسن ثابت کرنے کے لیے اور پھر وہ عید مبالک بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دن حرفلی کی خلافت واضح ہو گئی تھی لہذا یہ ہمارے لیے عید کا انہ ہے حالانکہ مسلمانوں کے اندر تو دو ہی عیدیں ہیں ایک عید الاضحی ہے اور ایک عید الفطر ہے ان دو عیدوں کے علاوہ مسلمانوں کے ہاں میں اور کوئی عید ہے نہیں اور یہ عام طور پر بدتی پھر کے ان دو عیدوں کے علاوہ اور عیدیں بھی منانے کی کوشش کرتے ہیں نبی علیہ صلی اللہ نے اپنے دور کے اندر وہ جو مدینہ مرورہ کے انسار میں دو عیدیں تھیں نئے روز کی اور نئے جان کی نبی رسم کو ختم کر دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں یہی ہیں تو اصل میں تو یہی دو عیدیں ہیں لیکن عام طور پر دوسرے کے والے ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی نہ کوئی عید اور منانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ عید وبالا حالانکہ مبالا تو وہی وہ نہیں رہی ان کی یہ دوسری تقریر کہ ان کی افسلیت ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان کو نبی رستا صاحب نے بلایا تھا تاکہ دعا عبور ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ اصل میں تو دعا پیغمبر کی ہی کافی ہے اور نبی علیہ تلاح اللہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو نبی طلّہ السلام نے دعا کرنی تھی دعا ہوئی کیا اور جن کی قبول ہو جانی تھی ان کو تو نبی رحت الاحال سلام نے اس واسطے کر کے بلایا کہا کہ ایسا موقع جس موقع پر بد دعا کرنی ہے جھوٹے فریق پر تو ایسے موقع پر کوئی آدمی اپنے اپنوں کے سوا دوسروں کو پیش کرنا اس کے لئے آسان ہے اپنوں کو پیش کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے انسان کئی دفعہ اپنے آپ پر بھی تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنوں پر تکلیف برداشت کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے دشوار ہوتا ہے تو نبی علیہ اللہ جب ان کو کہہ رہے تھے کہ تم بھی اپنے قریبی عزیز لاؤ تو پھر نبی قریبی عزیز نہ لاتے بلکہ دور کے لوگ لاتے تو پھر یہ شک پیدا ہوتا کہ نبی رساسرم کو اپنی حقالیت پر پورا پورا اعتماد نہیں تبھی تو ایسے مشکل وقت میں اپنے قریبی اہزہ کو آپ مشکل میں جھونکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو بلانا اس بات تھا تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں اپنے قریبی اہزہ کو بھی ایسے وقت میں سامنے کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے اپنی حقانیت پر پورا پورا کیا ہے اعتماد ہے جو آپ اور کے اندر کی دکھیا ہوتی ہے کافی ہوتی ہے پھر بھائی دوسری بات کہ اب نام حسنین نسا انام حضرت فاطمہ اور ان حسنہ میں کون آ گئے حضرت علی تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ چلو حسنین کو مجازن اب نامے داخل کرنا ٹھیک ہے ہیں تو نبا لیکن نبی نسل نے بھی ان کے ساتھ معاملہ بیٹوں والا کیا نسا انا کا مسلاس حضرت فاطمہ کی مساو کو بڑھانا یہ تو سری بہاورے کے خلاف ہے نساء ادا فلاں کی عورتیں اس سے مراد بیویاں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے کہ بیویاں مراد ہوتی ہیں بیٹی اس سے مراد کو کوئی آدمی بھی نہیں دیکھتا اور قرآن مجید کے اندر بھی جہاں نساء کی نسبت نبی کی طرف آئیے سامنے یا نسا نبی وغیرہ تو وہاں بیٹیاں مراد نہیں بلکہ نبی نصاب کی بیویاں کیا ہیں مراد ہیں تو یہ بنیاد ہے کہ اب نام نساء نسا میں فاطما آئیں گی تو جب نسا آناب فاطمہ کا آنا یہ لغت اور محاورے کے خلاف ہے تو بات تو یہاں ہی ختم ہوگی اس پر دن یاد تھی کہ آگے برانس راج کیا ہو جائے گا علی مختار بنیں گے یہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب اب کتاب میں نسا میں حضرت فاطمہ کو لانا غلط ہے تو لہٰذا یہ بات آگے چلتی ہی نہیں سیدھی سی بات ہوئی آئی تو میں نے پہلے کہہ دیے اپنے اغرے باغ کو نبی اسلام نے بلائی پھر حضرت علی کو کیا نبی رزم نے بلایا تو یہ بات ہوئی ہے کاب کے دور میں اور امام شاہ بھی حضرت علی کا نام ذکر نہیں کرتے تھے جن کو بلایا اور حضرت قسابر کی جو روایت ہے وہ بھی اپنے ذریع تبلی کے اندر موجود ہے اس کے اندر بھی حضرت علی کا نام نہیں ہے قصہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو لانا چاہا حسنین کو لانا چاہا جانا کس نے تھا تو اگر روایت میں ہے تو حضرت بتا دی اور ان کو لیا ہو بات اتنی کچھ ہے تو جب حضرت علی کا بلانا ثابت ہی نہیں تو پھر ان حسنا کا مزدا حضرت علی کو بنانا کام کا تو یہ بات پھر بنتی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ اگر حضرت علی ان کو ان حسنا کے مزدا میں داخل کر بھی دیں تو لقد من مندہ ہوا سبھی اور رسول میں مجھ سے اللہ نے سا... تو نبی علیہ السلام کو تمام مو کا نفس اران کر دیا ہے نبی موم نیند کے نفس ہو اور موم نیند نبی علیہ کم کیا ہوگا نفس ہو ہے تو پھر جیسی اصول کی معصوبی ثابت ہو گئی تو پھر تمام صحابہ کرام کی بھی معصوبیت کیا ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی بلکہ پرانی مجید کا مطالعہ کیا جائے تو بات کچھ اور آگے بڑھتی ہے یہ لگو آئے جن لوگوں نے بچنے کی پوجا کی ان کو حکم ہوا کہ تم ان کو قتل جن لوگوں نے بچنے کی پوجا نہیں کی ان کو حکم ہوا کہ تم قتل کرو ان کو جن نے بچنے کی پوجا کینت سکوں تو ایک ہے پوجا کرنے والے ایک ہے نہ پوجا کرنے والے نہ پوجا کرنے والے ہیں توحیدی ہی اور پوجا کرنے والے ہیں مشرق اور ایک مشرق اور ایک مواہد کو ایک دوسرے کا نفس قرار ہو دیا گیا تو وہاں پھر کیا کرو گے اس کا تو پھر یہ بدل جائے گا کہ جو توہید والے ہیں ان کو خدا سے بکری نے اتنی احانت کر دی ان کی کہ ان کو وہ مطلب کچھ یقین قرار دیا اس شاست میں صرف اتنا کچھ ہے کہ نسمی اعتبار سے جو قریب ہے اس کو بھی نفس قیدمنسہ ثابت کیا جا سکتا ہے اور بار لوگوں نے معاذ تنظیم میں امام بغوی نے یہ بات لکھی ہے ایک اور کہ انفسنار میں مراد حسف نہیں ہو جائے اس واپس کہ وہ ابن امن رسول تھے اور عرب والے ابن ام کو بھی نفس کہہ دیتے ہیں نہ یہ کہ ان کی ذات ایک ہے تو ابن ام پر بھی نفس کا اور کیا ہو جاتا ہے اطلاع ہو جاتا ہے تو باہر گیا تو یہاں یہ ثابت کرنا کہ اب مسلام حضرت ہی آ گئے اور ان کی پھر معصومیت کیا ہوگی ثابت ہوگی یہ ابتدا بریادی کیا ہے غلط ہے تو جب ابتداء بریادی غلط ہوگی اس بنیاد پر جو رشتہ دار مطلب ہے ظاہر باتیں ہے کہ وہ اپنے رشتے دار بھی ٹھیک ہو نہیں اتنے عثاقت کی روایت میں ہے کہ جا آپ ابھی بکر و بارد ہی وہ بھی عمر آ وبارد ہی وہ بھی عثمان اب عبارد ہی نبی علیہ السلام دے آئے تھے ابو بکر کو اور ابو بکر کی اولاد کو عمر کو اور عمر کی اولاد کو عثمان کو اور عثمان کی اولاد کو مطلب یہ ہے کہ یہاں اوروں کا بھی پرانا نبی رسم کا اور جنگل ثابت ہو جاتا ہے پھر یہ اگر اب نا آنا کا مزداد حاصل ہے بڑے تو اب نا ان کا مجداد بھی تو بتاؤ کا اور نہ کا مزدار گزارا ہے تو نصاف ان کا بھی کوئی مسداد متعین کرو اگر انحصل کا مجداد حضرت چلی ہے تو انحسن ان کا بھی, بھی مزداد متعین ہونا چاہیے آج ہمارے دور میں اگر کوئی چھوٹا سا مناظرہ اس کا تذکرہ ہو جائے نا تو سارا جانا کو دکٹ ہو کے لیے وہاں مناظرہ ہونا ہے پھر ہر ایک کی خواہش ہوتی پابندیاں لگتی ہیں کہ دس سال میں اس پریقے دس سال میں اس پریکے کئی بندے کوشش کرتے ہیں کہ وہ دس میں ہم کو بھی کیا کر لو شریک کر لو تو مناظرہ چھوٹا سا ہو عام موضوعوں کے درمیان ہو تو لوگ سارے چاہتے ہیں تو یا ہم کے ساتھ مبادلہ ہو تو کیا یہ سارا مدینہ منڈ نہیں آنا تھا کہ یہ مبادلہ جو ہونے والا ہے تو ہم اس کو دیکھیں کہ یہ مبادلہ کیسے ہوتا ہے اور عیسائیوں کیسی شکست ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ سارے لوگوں نے آنا تھا رہ گیا حسنین کو بلانا تو حسن کون تھے چھوٹے بچے تھے ان کو کیا پتہ تھا کہ کیا شہر کے اندر ہو رہا ہے تو پھر نبی میں نے ان کو تو بلانا ہی تھا اور فاطمہ کی زہرات کی پردہ نشین عورت اس نے خود تو نہیں آنا تھا تو نبیر سلام سلام نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے اپنی نبوت پر پورا پورا گسوخ اور یقین ہے اس واضح کر کے میں اپنے قریبی عزیزوں کو نہ ہوں اور جن کے آنے کا امکان ن تھا بچے تھے چھوٹے ان کو بھی نبی رسم نے بلا لیا پھر اور حضرت علی رضی اللہ دانا ان ہو, حضرت عباس کی نسبت نبی رسام کے زیادہ قریب ہیں جعفرت تیار وہ بھی تو نبی اصل کو اتنے ہی قریب ہے تقریبا اب فری اقدامات بھی بن گیا ویسے پچھلے ہزار بھائی تو وہ بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جعفر تجار ہے سر قید وہ اس پر موجود ہو, نہ تھے پھر نبی نبیر اسلام سلام کی بیٹیوں میں سے صرف اسفاد کو ناظ ہوتا تھی باقی ساری تینوں بیٹیاں آپ کی پہلے کیا ہو گئی تھی بہت ہو, وہ بھی تھی. تو لہذا ان کے بلانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا تو جو عائضہ قریبی نبی اللہ رسلام کے موجود تھے اور ان کے اس آنے کا امکان نہ تھا ان کو نبی اسلم نے بلا دیا باقی سارے لوگ اس بدھ کے تھے پھر جس وقت وقت آیا تو پھر پتہ چل کے مبارک نہیں کو نہیں ہے انہیں خود ماد کر لی تھی تو اس رائے سے بکر صدیق بکرے دیکھیے دادا کی خلافت بلا فصل کو زور کے ساتھ ثابت کرنا یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے جو اسے جھگڑے اس میں علم آنے کے بعد میرے پاس علم آیا تو کہ آؤ ہم بلائے اپنے بیٹے تمہارے بیٹے اپنی عورتیں تمہاری عورتیں اپنی ذات تمہاری ذات پھر ہم اللہ سے دعا کریں اور انہیں ناک جاتی جھوٹوں پر انداز داغ سراخ یہی ہے سچا بیان اور نہیں کوئی نام گردہ اور تارکی کندھا وہی ہے زبردست ایک والا فلم مونا ہو اگر وہ اراد کریں اللہ تعالیٰ جانتا ہے افسان کرنے والوں کو ان یار کتاب دعوت کے اندر دونوں ہی انداز اختیار کیے جاتے ہیں کبھی سختی اور کبھی نرمی اور مبادہ کر تو مبارک ادین وہ تیار نہ ہوئے ارم ایک وہ بات ہے جو تمہاری کتابوں میں بھی لکھی ہے ہماری کتاب میں بھی لکھی ہے اس بات پر سارے کے عہدے اکٹھے ہو وہ اے رہی کتاب آ جاؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے پر, ہمارے درمیان سادی ہے کہ ہم نہ پوجا کریں مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بڑھائیں اور کوئی ہمارا کسی اور کو رب نہ بڑھایا تھا کس بات بس اگر وہ بات کو نہ کریں بس تم کہو گواہ رہو کہ ہم فرما بڑھا رہا دیکھو نا یہ مطلب نہیں کہ تم اس بات پر عمل کرتے ہو کہ تم اللہ کے سوا کی پوجا نہیں کرتے یا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہیں بڑھاتے مطلب یہ ہے کہ تمہاری کتاب کا حکم جو ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی بنکی ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ بڑھایا جائے اور کوئی کسی کو رب نہ بڑھائے ان لوگوں نے اپنے علماء کو یہ درجہ دے رکھا تھا کہ ان کے عالم جس چیز کو حلال کہتے تھے وہ حلال جس چیز کو وہ حرام کہ دے وہ حرام کس بات سے یہ نبا ہے کہ کوئی کسی کو رابنا بڑھائے ادا نیشوا بس اگر وہ احاط کریں بس تم کہو گے گواہ ہوگا بردار ہے یا کتاب ابراہیم اب یہاں سے شکاو شروع ہوتے ہیں پانچ شکوے ہیں اے آر کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں اور نئی اگانی کی تورات اور ان مگر پیچھے ابراہیم کے دنیا سے رسم ہو جائیں گے تو کیا تم سمجھ نہیں ہو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان باتوں میں کہ تم کو اس کا علم کا خبر تھی کہ وہ جگہ اس بات میں جس کی تم کو خبر نہیں اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ یہودی تھا نہ اسلامانی تھا وہ تو حنیف مسلم تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں سے دیکھو نا یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابراہیم کا بھی وہی مذہب تھا جو ہمارا مذہب ہے عیسائیوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابراہیم کا بھی وہی مذہب تھا جو ہمارا مذہب ہے فرمایا تمہارا مذہب اور تمہاری شریعت چلی اور سے دوسروں کی شریعت چلی ان سے ابراہیم علیہ السلام پہلے ہوئے تو یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہ ہے جس اور اندر بیان ہوئی یا ابراہیم علیہ السلام کی وہ شریعت ہے جو ان کے اندر بیان ہوئی بات بھرتا ہے ابراہیم ایک شریعت کے واقعی مالک ضرور تھے لیکن وہ شریعت اور اور والی نہیں ہے ابراہیم نہ یہودی تھا نہ سلامی بلکہ وہ تو حریف مسلم تھا شرک کرنے والا نہ تھا اگر ابراہیم کی شریعت کو ہی دینا ہے تو پھر ابراہیم کی شریعت نبی علیہ السلام کی شریعت یہ دونوں شریعتیں زیادہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور جو کسوئی شریعت ہے اور جو عیسوی شریعت ہے وہ ابراہیمی شریعت سے کافی مسائل میں اختلاف ہوتی ہے مطلب ایک مسئلہ اور بات ہے آج ابراہیمی شریعت میں حد ہے موسمی شریعت میں حد کوئی نہیں عیسوی شریر میں حد کوئی نہیں. اور نبی اسلم شریعت کے اندر بھی کیا حد ہے, حد ہے. پھر خطرہ جو رودی کرتے ہیں لیکن نسارہ خطرے کی قائد نہیں ابراہیمی شریعت میں خطرہ ہے اور مسلمان بھی خطرے کی کیا ہے قائد ہیں تو شریعت جو ہے وہ تو حض محمد اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حض ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے زیادہ قریب ہے تاقیب قریب قریب لوگوں کا ساتھ ابراہیم کے یا تو وہ لوگ تھے جو ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کی شریف پر چلتے تھے اور اس کے بعد پر یہ نبی اور جو ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوست ایمان والوں کا دوسرا جذبہ آزو کی آری کتاب کی ایک جماعت میں نو سندھ کہ تم کو گمراہ کر دیں اور وہ نہیں گمراہ کر کرتے مگر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اے آری کتاب کیوں کبھر کر جو اللہ کی باتوں کے ساتھ جبکہ تم کو پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں اے آخری کتاب جو بنا دو سچ کو سات جھوٹ کے اور جو چھپا دو سچ کو جب کہ تم جانتے بھی ہو تیسرا چکر کتاب آئی تم قرآن قرآن مجید کی یہ آج ترکیب کے اتماغ سے کافی مشکل قرار دی گئی ہے آری کتاب کی ایک جماعت نے کہا ایمان لاؤ اس پر جو اتاری گئی کاف ایمان والوں پر دن چڑھے اور قہر کرو اس کے آخر میں کہا کہ وہ لوگ بھی تمہارے دین کی طرف لوٹ پائے اس کے بعد ودا تو منو اندار من تابے دینا اس کا دو گائے میں یہاں کر دیتا ہوں باقی تصویریں دیکھ لو کافی سارے معنے یہاں کیے گئے ہیں ودا تو منو او کا حد المسرما تم نہ مانو یہ بات نہ مانو یعنی اس ایمان کا اظہار نہ کرو کہ کوئی اور بھی دیا جا سکتا ہے جیسے کہ تم دیے گئے یہ بات تو ہے تمہارے نزدیک کہ اوروں پر بھی نقوت آ سکتی ہے اور کسی کو بھی ایسی کتاب مل سکتی ہے جیسے کہ تم کو ملی تو اس بات پر ماننے کا اظہار نہ کرو کہ کوئی اور بھی دیا جا سکتا ہے جیسے تم دیے گئے یا کوئی اور بھی تمہارے مقابلے میں تمہارے آپ کے سامنے آ سکتا ہے اس بات کا اس ایمان کا اظہار نہ کرو ان منتویہ دی رکھو مگر ان کے سامنے بے شک اظہار کر رہو جو تمہارے دین کے تابے ہیں کیونکہ ان کے سامنے اگر اس بات کا اظہار ہو جائے تو ان کا یہ پتا ہے کہ ایک دوسری قوم پر بھی اسماہی ان کے پاس بھی نغبت آ سکتی ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے اور تمہارا ایمان تو ہے دل میں اگر جزہ ایمان کو نہیں کرتے کہ کسی اور کو بھی ایسا کچھ مل سکتا ہے جیسا تم کو ملا دیکھنے اس ایمان کا اظہار نہ کرو مگر اس کے سامنے جو تمہارے دین بھی کیا ہے کافی ہے اور کہ دوسرا مانا اور نہ ایمان کا اظہار کرو یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ ایمان داؤ تو ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرو جو تمہارے دین کا تابع ہے کیونکہ ہم پر کو واپس لانا چاہتے ہیں تو کیا ہدایت ہے ہدایت اللہ کی اوتا کا مطلب نہیں ہو جائے گا اینوتا ختم کیا کوئی دیا جا سکتا ہے جیسے کہ تم دیے گئے یا جو اور تمہارے مقابلے میں اب تک تمہارا کے سامنے ایسا نہیں ہو سکتا یا یہ باتیں تم نے کی اس حزم پارک کہ بھئی کافر بناؤ اپنوں کو یہ تم کو حسد اس پر آیا کہ کوئی اور بھی دیا جا رہا ہے جیسا کہ تم کو پہلے دیا جاتا اس بات پر تم کو کیا آیا حسد ہوتا ہے تو یہ حساب استغام انکاری کا ہو جائے یا حسد آخم ہو جائے کہ یہ حسد ہے تم کو کہ کوئی اور بھی دیا جاتا ہے جیسا کہ تم دیے گئے یا کوئی اور بھی تمہارے مقابلے میں تمہاری جگہ دے رہے ہیں تمہارے گھر کے سامنے تو کیا کوئی اور جگہ دے تو کیا ہو گیا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو جائے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسود جانے والا خاص کرتا ہے اپنی مہربانی کے ساتھ جس کو جائے اور مطالعہ بڑے فضل والا ہے کتاب امان یہ چوتھا شکوا بعض آہری کتاب ایسی ہے کہ اگر تو اس کے پاس امانت رکھے ڈھیر مار دے دے گا تجھے اور بعض ایسے ہیں کہ اگر تو اس کے پاس امانت رکھے ایک دینار وہ تجھے ایک دینار بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو مگر جب کر کہ دور اس کے سر پر کھڑا رہے یہ سواس نے کہا نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں پہ میں کوئی انسان یا ان پڑھوں کا بال کھانا ہے مرضی ہے اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں کیوں نہیں جو آدمی پورا کرے اپنے آپ کو اور خرید گاری کرے کوئی گندگار شکل منتقی بس تاکہ پسند کرتے ہیں کرنے والوں کو جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑا بھول ایسے لوگ ان کے لیے کوئی حصہ میں اور نہ ان سے اللہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا کیا اور نہ ان کو پار کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا تو یہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا اس موقع پر یہ ایس نظر ہوئی ایک آدمی نے کہا کہ جی اس کی زمین میں میرا دہت دیتا نہیں آپ نے کا گواہ پیش کرتی گواہ کو نہیں اور میں پھر یہ قسم دے گا تو کہنے لگا کہ بھائی بڑا خاطر قسم اٹھا دے گا تو کہا کہ نہیں جھوٹی قسم کھانا جو ہے نا یہ جائز ان جو آدمی اللہ کا نام دے کر اس کے بدلے میں کوئی مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آخر میں کوئی حصہ نہیں اللہ اس سے نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا دلو دلو دلو اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک اداب ہے پانچواں شکا اور کاگی ان میں ایک ایسی جماعت ہے جو پیچ دیتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے ایسے انداز سے الہی پڑھتے ہیں تاکہ اگلا آدمی یہ سمجھے کہ واقعی یہ کتاب کے معنی بیان کر رہے ہیں کتاب کی تفسیر کر رہے ہیں حالانکہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ کتاب کی ہوتی نہیں اور کہتے ہیں یہ جو بات ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ کی وہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی نہیں اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں ماں کا شرین اب عیسار علیہ السلام کے متعلق جو آخری شبہ تھا عیسائیوں کا اس شبے کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے اور پھر مسئلہ توحید کی بات اس آیت پر آگے ختم ہو جائے گی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ کر گئے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور پھر مجھے پوجو اللہ کا بیٹا جان کر یا یہ کہ تم میری مندی کیا کرو اور مجھے اللہ مانو یہ عی سال اسلام خود کہہ کر گئے تھے فرمایا میں غلط <coughs> اتنا نسارا نظرام کارو اتنا عیسا امرا ہم تہذو اور ربن عیسا خود کہتے کہ مجھے رب بنانا بکال اللہ اور کالا رب دے ماتا نے بچن اندر اندر رنگ کرتے ہاں یہ کوئی انسان نہیں کہتا جس کو اللہ نبی بڑھائے کہ وہ لوگوں کہے کہ میں دوبارہ رب اب یہاں عیسا رس راسام کے بارے میں ایک بات ہو گئی عیسا رسام ہم کو قائ کر گئے کل کوئی آدمی یہ کہہ کہ کے علیہ السلام ہم کو کہہ کر گئے پھر کوئی آدمی یہ کہہ دے گا کہ الدیب علیہ السلام ہم کو یہ کہہ کر تو اللہ تعالیٰ نے بات تو تھی علیہ السلام کے بارے میں پیش ہوئی لفظ عام رکھا کہا کہ یہ ایک آیت ہر اس آدمی کے لیے جواب بنتا ہے جو کسی پیغمبر کا نام دے کر یہ بات کہے کہ پرانا پیغمبر ہم کو یہ کہہ گیا کہ ہماری گزرا کر تو جب لفظ کو عام کیا تاکہ سارے نبیوں کے بارے میں بات ہو جائے تو لفظ آیا مہاج اگر بشر کے علاوہ نبوت کسی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی تو جب اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنا چاہیے تو پھر بشر کی تفصیل کیوں کرتی معلوم ہوتا ہے کہ بشر کے علاوہ نبوت کہیں اور جاتی ہی نہیں تو جتنے نبی ہیں ان کی تعلیم کرتے ہوئے بشر کا لفظ استعمال کر دیا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ بشر ہی نبی ہوتا ہے غیر بشر کا نبی نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ دے اس اللہ کے ساتھ اور حکم اور حکومت پھر وہ کہے لوگوں ہو جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر بلکہ وہ تو یہ کہے گا ہو جاؤ رب والے اربانی المنسوخ ادھر رب ربانی اس کو کہتے ہیں جو رب کی طرف منسوخ ہو بے مینا کولی آر ہی ملازم اللہ ہی یعنی اللہ کی ربویت کو جانتا ہے اور اللہ کی بندگی پر ہمیشہ ہی کرتا ہے تو پیغمبر تو یہ کہتا ہے رب والے کرنا جیسا کہ تم سکھاتے تھے کتاب اور جیسا کہ تم پڑھتے تھے تمہاری کتاب کہتی ہے کہ اندھا ہی ربا ہے اور نبی گھر یہ کہے کہ اندھا کے علاوہ کسی اور کو راب پڑھاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ نبی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ملائکہ کو اور دیگر نبیوں کو راہ پڑھاؤ نہ وہ اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے اور نہ فرشتوں اور نبیوں کو رب کرواتا ہے کیا وہ تم کو کہر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو تمہارا پیتا ہو ٹھیک اور پیغمبر تم سے کبھر کروائے یہ بات ہو سکتی نہیں کتابیں و حکمت لتو نبی وم سب کالا وارک مسری کالو حقرا کال افر شاق ال شاہدین پمن ورل آبادہ بول پمن خاصور مسئلہ توحید کا بیان ہونے کے بعد رسالت کا مسئلہ بیان ہونا شروع ہوتا ہے جیسے پہلی صورت کے اندر مسئلہ توحید کے بعد برسہ سال کو بیان کیا مسئلہ توحید بڑا اہم ہے اس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے مسئلہ سات نمبر دو پر ہے اسی طریقے سے آخری مسئلہ کے ساتھ زیادہ اہم ہے اس کو زیادہ بیان کیا جائے گا انفاق بھی سبیتا نمبر دو پر ہے تو پہلے مسئلہ توحید کا بیان ہوتا رہا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا سدہ رسول ہونا اس کو ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہاں وہ یہ ہے کہ وہ ضافظ اللہ عبی ساگر نبی جیت اللہ نے سارے نبیوں سے میساک لیا یہ جو بیسا لفظ ہے اس بیساک کے لفظ سے قسم سمجھ آ جاتی ہے اور ماں آتے تو تم ان کتابیں اور حکمت السمن رسول سورم صدیق المام حاقم یہاں ما شرکیہ بنا لیا جائے اس ماں کے اوپر ایک نام داخل ہوا ہے اس سے یہ پتا چل ہے کہ یہاں آگے جو بات ہے وہ قسم کا جواب ہے اور لکھو مبی و رتن سلنا اس کو ہم قسم کے جواب کے ساتھ لگائیں گے اور جو شرط کا جواب ہے وہ اس قرینے کے ساتھ جو کہ قسم کا جواب ہو اور سکہ اور جگہ گا اللہ نے نبیوں سے یہ اقرار دیا قسم دی کہ جو تم کو دی جائے کتاب اور حکمت پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول جو سچا بتانے والا ہو اس کو جو تمہارے پاس ہے ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے لیکن قرآن مزید کے مختلف مقامات سے نبی علیہ سلام کی یہ شان بارک ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا نقم ہے رسول مصدق اور پھر رسول مصدق کا لفظ جب نبی الصلاۃ سلام کے لیے دیگر مقامات پر استعمال کیا گیا ہے تو یہاں بھی رسول مصدق سے مراد کون ہوں گے نبی السلام مراد ہوں گے کچھ لوگوں کے سیر میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں ہر پیغمبر کو جو کہا گیا کہ نیپال میں آنے والے پیغمبر کی پیشی کوئی بھی کرے اور لوگوں سے اس کے بارے میں ویسے بھی دے ٹھیک ہے ہر پیغمبر سے یہ بات کہی گئی کہ تھی کہ تم لوگوں سے یہ کہو کہ میرے پاس جو پیغمبر بھی اس پر ایمان لاؤ لیکن یہ آپ کو بات نہیں وہ الگ بھی ساتھ ہے یہ الگ بھی ساتھ ہے یہ بھی ساتھ خاص ہے, ہے نبی رسم کی ذات کے ساتھ اور تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی پھر اس کے بعد نو آیا ہے جا پھر آئے تمہارے پاس تو یہ محاورہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کہ جن کے پاس آنے والا ہے وہ پہلے موجود ہوں اور وہ آنے والا ان کے بعد آئے تو جا ہکم النبی جو کیا ہے تو مطلب ہے کہ سارے نبیوں کا آنا پہلے اور اس رسول پسند کا آنا کیا ہے بعد میں اس سے پہلے ہمبر خداث اللہ سلم کی ختم نے گول کی طرف اشارہ افرایا ہے یہ یہ سبا کا باقی جتنے بھی نبی اور پیغمبر آتے تھے نا تو وہاں درمیان میں فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا تھا وقفہ زیادہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک وقت میں ایک بستی میں الگ پیغمبر نمبر دوسری بستی میں الگ پیغمبر نمبر اور ایک شہر کا اندر بھی مجھے وغیرہ دو پیغمبر نمبر حسد اور حسد ہارون داحود صاحب کا پیغمبر ہے پھر ان کے بیٹے صرح محدود صاحب کا پیغمبر آئے تو یہ وقفہ نہیں ہوتا تھا اگر آرم نبی تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے وہ بھی کیا تھے نبی تعلق شیس میرت شریف بھی اندر ہوئے تو یہ پیرمبروں کا آپس میں آنے کا فاصلہ کو زیادہ نہیں ہوتا تھا جلدی جلدی تمسرا نبی اور تمسرا پیرمبر آ جائے کرتا تھا یہ عزم عرص محمد ابر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب آسمانی کے بعد کافی سارا وقفہ گزر گیا اور اس کے بعد پیغمبر ابو اللہ صریف لائے تو یہ سکمہ جو کہ ذرا زیادہ تارکین پر ذرا کرتا ہے اس لیے بھی کرینہ ہے کہ یہاں رسول سے مراد کون ہے از محمد بن یعنی کہ نبی سارے پہلے آ چکے ہوں گے پھر کچھ وقفہ گزرے گا پھر ایک رسول مصدق آئے گا اور اس رسول مصدق پر تم نے ایماندارہ ہوگا وہ مدد کرنی ہوگی ظاہر بات ہے کہ نبی تو سارے موجود نہیں ہونے جبکہ وہ رسول مصدق آئے تو پھر اس کا ناظمی مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو یہ بات کہی گئی کہ تم اپنی اپنی قوم کو اور اپنی اپنی امت کو یہ بات کہہ کر جاؤ دنیا سے کہ جس وقت وہ آخری پیغمبر آئے تو اس پیغمبر کا ساتھ دیا جائے چنان کے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے اللہ النبی یاجالونی نبی کا تذکرہ طورات اور کے موجود ہے اور یہ رسول نبی کی کابے کریں جس کا لکھا ہوا دوسرے اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں تو گویا کہ نبی اپنی اپنی امت کو یہ کہہ کر جانے جاتے تھے کہ تم اس آخر و زبان پیغمبر کی تصدیق کرو البتہ نمونے کے طور پر ایک پیغمبر کو اللہ نے باقی رکھا اور وہ پیغمبر ناؤ حضرت عیسالہ ہیں اور حضرت سال احمد جب آئیں تو حضرت عیسال اسی شریعت کو نافذ کریں گے جو شریعت محمد مصطفیٰ سن الطاء الکلم کی ہے تو یہ ایک نمونہ باقی رہ گیا کچھ لوگوں نے یہاں یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا یا انبیاء نے آگے پیچھے نماز بھی پڑھی تو وہ بال قید ان کے آرمی مثال کے نمونے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بڑھایا گیا پیشبا بنایا گیا اور باقی سب نے اقتدا کی اور یہ محدود مقدس کے در واقعہ پیش آیا جب نبی رس اثر می رات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو باہر کیا پیغمبروں کے ساتھ پھر جملہ اجتماع اور پھر پیغمبروں کا نبی رسم کی اقتدا کرنا یہ بھی کہ پیغمبروں کی تصدیق ہے نبی رسا اثر کے بارے میں تو آج ہے تمہارے پاس رسول کو سمجھے تصدیق کرنے والا ان باتوں کی تمہارے پاس ہے ضرور ایمانداروں پر رسول بند کروے اس کی کہا آپ رن تم کہا کہ تم نے اقرار کر لیا اور اس شرط پر میری ذمہ داری قبول کر لی سب نے کہا آپ نے اقرار کیا کہا گواہ ہوگا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس کے بعد بند کا آیا تو اگر بات لی جائے یہ چونکہ میں نے لاز بن کہی ہے کہ نبیوں نے پھر اپنی اپنی امت سے یہ بات کہی کہ وہ پیغمبر آئے تو پھر اس کا ساتھ دینا ہوگا تو امت کے اندر ایسے افراد کا پایا جانا جو پھر پیغمبر کی بات کو نہ مانے آخری پیغمبر کی یہ ممکن ہے تو ان کے بارے میں یہ لفظ ہو گیا کوزارے گا فون ہے کہ پاس لیکن اگر یہ توجہ نبی کی جائے تو خدا کے قریب کا جو قانون ہوتا ہے وہ قانون کوئی ایک ہوتا ہے آگے یہ کہ اس دفعہ کو توڑے گا تو ظاہر بات ہے پیغمبر دفعہ کو نہیں توڑتے اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کو یہ باہر ہے تیری طرف بھی وہی ہوئی میں نے نبیوں کی طرف بھی وہی ہوئی شرک کیا تو من کیا ہوگا برباد اللہ کے پیغمبر نے شرک کرنا تو کوئی نہیں اسی طریقے سے پیغمبروں نے نبی علیہ السلام کو چوپن کی ماندان سے گریز کرنا تو کوئی نہیں لیکن دفعہ یہی ہے کہ جو بھی اس کے بعد بردا ہے بس وہی لوگ ہیں ناظرمان ابا غیر دین اللہ تو کیا اللہ کے دین کے غیر کو یہ چاہتے ہیں اللہ کے کے لیے پرما پردا جو آسمانوں میں اور زمین میں کئی خوشی سے برما پردار اور کئی ناخوشی سے اور اسی کی طرف لوگ لوٹائے جائیں گے تو کیا ہم یہ معاملہ اللہ پر اس پر جو ہم پر اور اس پر جو تعالیٰ کے ابراہیم اسماعیل ساغ یاقوب علیہ السلام اور ان کے اوناظر اور اس پر جو دیے گئے حسا اور عیصہ اور سارے نبی اپنے رب سے تفریق تو ہم کوئی نہیں کرتے سب کو مانتے ہیں لیکن جھکتے اللہ کے سامنے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں اور جو آدمی اسلام کے علاوہ کونتا ہے تو ہر بھی ان سے قبولتا ہوگا اور وہ آدم میں نقصان اٹھانے والا ہوگا کہ بھیا قوم برباد ایمان ہم کیسے ہدایت دے اللہ ایک قوم کو کابر اباد ایمان ہند یعنی کابر اباد انعام تو ایمان ہند سے آم الوب فیل جو سمجھ آ جاتا ہے شاید وہ بہت بڑھ ہو جائے گا اور یا شاید اس سے پہلے قدم علوب ہو جائے اور یہ حال بن کیسے ہدایت دی اللہ ایک قوم کو کور کیا بعد اس کے بھی امام لائے اور بعد اس کی ان کی گواہی تھی سن سکتا ہے وہ پہلے کہتے بھی تھے کہ آخر زبان میں افر آنے والا ہے اور آئے ان کے پاس تھوڑے نشان اور اللہ تعالیٰ سارے قوم کو ہدایت نہیں دیتا دیکھو نا یہ بنی اسراہی کا جیسے تذکرہ ہو رہا ہے نا سارے سورج کے اندر تو بنی اسرائیل میں سے اکثریت اس بات کو جانتی تھی کہ یہ پیغمبر کیا ہے ٹھیک ہے اقدام یہ ہوتی کئی دفعہ اپنے مجلسوں میں اقلاق ہٹ چکے تھے تو یہ کُنی کی طرف اشارہ ہے امام تھا نبی کے آنے سے پہلے گوائی تھی کہ یہ اصول کیا ہے سکتا ہے لیکن امام کے بعد جو آدمی ہٹ جائے امام سے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسے آدمی کو ہدایت حاصل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور انہیں طرح زالموں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کی صلاحی ہے جو پردان کرتا کہ سب لوگوں کی رہیں گے اسلام میں نہ ہلکا ہوگا ان سے لاپ اور نہ کو موٹ دی جائے گی مگر جنہیں توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر دی پس پاکستار کا تقریبا مشرے والا مہربان ان نظر کا حلواد ایمان نہیں جو لوگ کفر کریں ایمان کے بعد پھر کھر میں بڑھ جائے ہر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور کوئی بہ کے ہوئے ہے یہ کنارا ہے ان کے توبہ نہ کرنے سے کیونکہ جو آدمی کپر میں بڑھ جاتا ہے نا تو عموماً اس کو توبہ کی توفیق حاصل تو نہیں ہوتی توبہ کرے تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کرتے ہیں اگر وہ توبہ ایسے وقت میں ہو جب کہ عذاب کا یا موت کا مشاہدہ نہ ہو تو توبہ قبول ہوتی ہے لیکن کئی لوگ جن سرکش ہو جاتے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق حاصل تو نہیں ہوتی یہی لوگ ہیں ہوئے جن لوگوں نے ابھر کی اور معلومات سامنے کو وہ کافر ہے تو ہر ان میں سے ایک کسی ایک کر زمین بھری سے قبول قبولت جائے گی اگر بدرے میں دیکھ ڈالے وہ لوگ ان کے لیے درد لاکھ ہے اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار لم کنا درد رات دیکھو نہ یہ یہود اس غم میں تھے کہ اگر ہم نے پہ امبر صلی اللہ وسلم کی تابے داری اختیار کر لی نا تو یہ جو ہمارے شریفی شکرانے ہیں نا یہ بند ہو جائیں گے لوگ ہم کو اچھا جان کر اور ہم کو پیر و جان کر ہماری خدمت کرتے ہیں تو پھر اگر ہم مرید ہو جائیں نبی السلام کے تو لوگوں نے پھر کرنا ہے ہم بھی مرید ہوتے نبی السلام کے تو یہ جو ہماری خدمت ہوتی ہے یہ ختم ہوگی فرمایا ہر گز نہ پاؤ گے نیکی کو آن کے خرچ کرو قربان کرو چیز کو جس کو پسند کرتے ہو یہ جو تمہاری مالی منگت ہے یا یہ جو تمہارا حبی چاہ ہے جب تک تم اس کو قربان نہ کرو گے نا اس وقت تک پوری دے کی حاصل نہ ہوگی اور جو آدمی کچھ بھی خرچ کرے تھوڑی چیز بہت اللہ کو جانتا ہے اس آئند سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا تو ایک صاحبی آ گیا نویل اسلام کے پاس اور کہا نے کہا کہ پسندیدہ مال خرچ کر لیا جائے تو پھر خا ہے پیر و شاہ تو یہ مجھے سارے میں سے زیادہ پسند ہے اس نے پھر کہہ دیا کہ اس کو جہاں آپ چاہو مناسب تو آپ اس کو اس جگہ خرچ کر دو نبی رسام کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تو اپنے قریبی رشتے داروں نے اس کو تقسیم ہو لوگ کہا اب یہ پہلا سوال کہ تم کہتے ہو کہ یہ محمد اب الطفا صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور سچے پہ رمبر آ گئے ہیں اور ان پر مان باپ اور اپنی یہ جو تمہارا کیا بڑا ہوا ہے اس کو قربان کرو تب کامیابی حاصل ہوگی تو ہمیں تو ان کے دبی ہونے کا پورا یقین نہیں آ رہا کیوں اس واسطے کہ حادث محمد اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اون کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور خون کا گوشت ابراہیمی شریعت کے مطابق حرام ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ پھر کئی اور چیزیں بھی ہیں جن کو منی اسرائیل کے لیے حرام کیا گیا ہے اور یہ ان کو بھی استعمال کرتے ہیں تو جواب دیا یہ سارے کھانے یہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے حرام تھے اونٹ بھی حرام تھا دیگر کھانے جو ہے وہ بھی حرام سے ایک چیز یاقوب علیہ السلام نے حرام کی اور وہ یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے کی وجہ سے پورے مری اسرائیل پر حرام ہوئی اور سب چیزیں کیونکہ بڑی اسرائیل کے مزاج کے اندر سمتی تو اللہ نے شریعت سخت کرنے کے لیے کچھ چیزیں ان کے لیے کیا کرتی تھی حرام اور وہ قومات میں حرام ہوئی ہیں کئی چیزیں اور پور کا گوشت تو یہ یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر کے طور پر اپنے آپ پر حرام اور کیا تھا باقی براہمی شریعت میں یہ ساری چیزیں کیا تھیں حلال تھی. حضرت علیہ السلام کو بیماری ہو گئی تھی ارکن نفا کی لنگڑی کا درد اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں اور وہ لنگڑی کا درد جاتا نہیں تھا باتیں جبو والے صلاح تعلام نے یہ نظر مانی کہ اگر اگر یہ میرا لگڑی کا درد بالکل نشا کی بیماری میں نہیں چلی جائے تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا کوئی ایک دیر لگڑی کا درد چلا گیا اس نظر ماننے سے انہوں نے پھر اونٹ کا گوشت طرح کر دیا کیونکہ یہ اونٹ کا گوشت وہ بڑا پسند کرتے تھے لیکن یہ نظر مانگنا یہ پہلی شریعت کے اندر ٹھیک تھا اس شریعت کے مطابق ان کے لیے نظر ماننا ٹھیک اور ہم نے ہماری شریعت کے اندر ایسی باتیں ایک ہے پرہیز کرنا کہ کوئی چیز انسان کو نقصان دیتی ہو تکلیف دیتی ہو تو آدمی اسے پرہیز کرے تاکہ مجھے بیماری کا اتنا وہ الگ بات ہے لیکن کسی چیز کو نظر مان کر حرام کرنا یہ شریعت کے اندر دائر نہیں رہا نور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ردر ہی گئے تھے تو نبی رحترام نے جب کھانا شروع کیا نا تو بھی ہاتھ بڑا تو تو نے کہا تم تو بیمار ہے اور تیرے بھی یہ کھانا مناسب نہیں پھر شیرا ہے تو باب شاہ کا مکان ہے تو باہر کیا پرہیز کرنا الگ بات ہے جو چیز انسان کو نقصان دے آدمی اس سے بچاؤ کر دے تاکہ بیماری میری بڑے نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے تو فرمائیے یہ سارے کھانے حالات میں بنی اسرائیل کے لیے مگر جو حرام کیا یہ آگوبر احترام نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ دولات حاضر ہو اور تولاد کے اندر بنی اسرائیل کے لیے کئی اور چیزیں بھی ہم نے حرام کی جو کہ ابراہیمی شریعت کے اندر حرام سا تھی تو کہ ناؤ اور پڑھو اس کو اگر پوچھ سکے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تولاد کے اندر کافی ساری تعریف ہو چکی تھی لیکن کئی باتیں جو نبی السلام کے زمانے میں پیش آنے والی تھیں تو وہ باتیں تولات کی تعریف نہیں ہوئی تھی تاکہ جب نبی علیہ السلام بات کرے تو پھر یہ مقابلہ کیا جائے تورات اور سابق کرتی ہے چنانچہ جب نبی رسم کے زمانے میں وہ دوسرا واقعہ پیش آیا ضلع کا ایک یہودی مرد اور ایک یہ کا تو سنسار والی بات بھی تورات سے ثابت ہو گئی تھی تو رات ساری کی تاریخ تو مسئلہ نہیں ہوئی تھی اب یہاں یہ مسئلہ بھی کہ خون کا ووٹ یہ پہلے حرام کا بعد میں حرام ہوا یہ بعد اور رات کے کرنے کی موجود تھی پرسکاری تو, تو رات تا پر تاریخ نہیں ہوئی کچھ حصہ تو رات پر اس میں تعریف ہوئی تھی تو, تو رات پر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو بے جو آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد کوئی لوگ اللہ نے ابراہیم کی ابراہیم یکش ہوں تھا اللہ اکیلے کی پوجا کرنے والا تھا اور تم بھی اللہ اکیلے کی پوجا کرنے والے بڑھو اور ابراہیم ناج شرط کرنے والوں سے نہ ہونا دوسرا سوال کہ بیت المقدس قبلہ امبیاہ ہے اور انہوں نے جو قبل امبیاہ ہے ان کو چھوڑ دیا ہے فرمایا کہ سارے رویوں کا قبلہ بیت المقدس ہو یہ بات ٹھیک نہیں کہ قبلہ تو تھا بیت اللہ بیت اللہ کے بعد پھر بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا تو لہذا یہ سمجھنا کہ بیت المقدس ہی سب کا قبلہ تھا یہ بات بات ہے تاکہ پہلا گھر جو رکھا گیا لوگوں کے لیے اس کی تعمیر کرے وہ گھر ہے جو کہ موقع میں آئے برکت والا اور ہدایت جہاز والوں کے لیے اس میں کھلے بھرے نشانات ہیں دیکھو مقام ابراہیم کہاں ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی تعمیر کی تھی وہ کیا ہے بیت اللہ نمبر دو بات جو خصوصیت ہے بیت اللہ کی کہ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو امن ملتا ہے آج تک بیت اللہ کے قریب لڑائیوں کا واقعہ پیش آنا کتنا ماشاء اللہ کم ہے لیکن بیت المقدس تو مرکز ہے لڑائیوں کا اور ہر زمانے کے اندر بیت المقدس کے ارد گرد لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ بھی خوشی ہے بیت اللہ کی کہ جو آدمی اس میں داخل ہوتا ہے سوچا ملتا ہے امن ملتا ہے ایک اور بات بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر لازم ہے بیت المقدس کا حج کرنا اور سواف کرنا لوگوں پر لازم ہے ہوا تو بڑے بڑے فسائل ہیں جو کہ بیت اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں اور بیت مقدس کے اندر نہیں پائے جاتے بیت اللہ کا حج کرنا نش کرنا طباف حاصل کرنے کے لیے تو یہ لوگوں پر لازم ہے کن پر جو راستے کی طاقت پائے نبی سے پوچھا گیا کہ راستے کی طاقت سے کیا مراد ہے آپ نے کہا جو آدمی ز اور راہ کا خالف ہو یعنی خدشہ بھی ہو اور سواری کا بندوبست بھی کر سکے تو جو آدمی یہاں پاکستان میں عرصے کا ٹکٹ لے کر جا سکتا ہے اور آنے جانے کا خرچہ بھی وہ پورا کر سکتا ہے گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جا سکتا ہے اس پر حضر ہو جاتا ہے لیکن کئی سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں حد لازم ہو جاتا ہے پر یعنی بلانے کی بھی شادی ہو جائے بلانے کی بھی شادی ہو جائے تب میں حاج کروں گا تو یہ باقی کرتا ہے جو نہ کرے بس بے پرواہ کہ پہلا گھر جو مقدمہ لوگوں کے لیے وہ ہے مکے میں ہے دیکھو نا حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بیت اللہ اس کے بعد بیت المقدس جو بنایا گیا تو درمیان میں چالیس سال کا گیا تھا فاصلہ تھا بیت اللہ پہلے بڑا اور بیت المقدس چالیس سال کے بعد تیار کیا گیا بیت المقدس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ عرض الرحمان نے سلام کا عید کیا ہے بیت اللہ کی تعمیر قرآن سے واضح ہے باز ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر و کیا ہے اور ان علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے ہے تو یہ درمیان میں چالیس سال والی بات کیسے ٹھیک ہو بڑھے گی یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے پہلے اس اشکال کا حل یہ ہے کہ بیت اللہ کی ایک تعمیر ہے پہلی اور ایک تعمیر ہے دوسری پہلی تعمیر کی حضرت اعظم علیہ السلام کے ہاتھ سے اور بیت المقدس کی بھی پہلے تعمیر ہے ارداعظم علیہ السلام کے آپ سے الت اعظم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا اور نے تعدی خالمقدس کی تعبیر <تصفح> کیا اور اگر یہ دوسری تعمیر ہی مراد رہی ہے جو کہ زیادہ معروف اور مشہور ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کر دی تھی صرف کچھ نشانات بنا دیے تھے اور کہا کا کیمپ کہ بنی اسرائیل تمہارا اے, اے, اے میری اولاد تمہارا کتنا یہ ہوگا اگر یہ پورا مکمل اسکور نے نہیں کیا تھا نشاندہی کر دی تھی تو وہ جو نشاندہی بھی الر کے صاحب کے ہاتھ سے اس نشاندہی میں اور وہ جو بیت اللہ کی تعبیر کی حضرت علیہ السلام نے اس میں چالیس سال میں کیا ہے فاصلہ ہے اس کے بعد پھر اس کی تعبیر مکمل کی تھی حرس علیہ السلام نے تو کہ اے آدمی کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی باتوں کے ساتھ اور اللہ طرح دیکھتا ہے تم کرتے ہو اے آر کی تعلق کیوں روکتے ہو اللہ کی طرح کو جو مانتا ہے اس رات میں شب ہاتھ پیدا کرتے ہو اور کریا تلاش کرتے ہو کبھی کوئی شبہ کھڑا کر دیتے ہو کبھی کوئی شبہ کھڑا کر دیتے ہو حالانکہ تم کو سب پتا ہوتا ہے اور نہیں اللہ بے خبر اس سے تم کرتے ہو ایمان والوں یہ جب پتہ چل گیا کہ یہودی بڑے شرارتی ہیں اللہ کی لاز سے لوگوں کو روکتے ہیں بخل بنتے ہیں تو کہا ہے ایمان والوں اگر تم ان کام کرو گے آر ایک کتاب کی ایک جماعت کی تو وہ تم کو تمہاری ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے لہٰذا آر ایک صاحب کی ان باتوں میں نہ آیا کرو اور آر ایک کتاب بڑے پڑوں پہ گڈا کرتے رہے اسے متأثر نہ ہوا کرو اور کیسے تم بخر کرو گے حالانکہ تم پر بڑی جاتی ہے اندا کی آتے اور تم میں اللہ کا سسور بھی آئے اور جو مضبوطی سے پکڑے اللہ کو بس تاکہ وہ راہ سیدھے راستے کی دیکھو نا اللہ کی عجیبی بڑی آ رہی ہے اور تم میں اللہ کا رسول بھی ہے اس سے بار لوگوں نے استعمال کیا کہ پرانی مجیر میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جو امت محمدیہ ہے نا اس امت محمدیہ کے اندر اللہ کا پلمبر موجود ہوتا ہے تو جہاں کہیں بھی امت محمدیہ کے افراد ہوں گے نا تو وہاں اگر گھومت سندہ سندم بھی ہوں گے تو کم از کم اتنا حاضر ناظر ہونا پیغمبر کا جہاں گمت کے افراد موجود ہوں وہ سارے ثابت ہو جائے گا یہ موجودہ دور کے اندر مختلف لوگوں نے میں نے کرنے شروع کر دی ہے یہاں حاشی پر کسی کے جواب کے لیے میں نے یہ بات لکھی ہے الکثرونا اللہ تفصیل سے عادل کتاب پہ رسول اللہ رسندہ صدر وسلم اکثر محسرین کہتے ہیں کہ یہ کتاب آس نبی امام کے صحابہ کے ساتھ ابھی اوس اور قزر کے بھی بلکہ صحابہ صحابہ نہیں صرف اوس اور حضرت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اوس اور حضرت ان کے پرانے تعلقات اب چلے آتے تھے یوگیوں کے ساتھ اور یہ یہودیوں کی باتوں سے بڑھے گا اور ان متاثر ہوتے تھے تو اور عظری والوں کو کہا کہ تم یہودیوں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ کا پیغمبر موجود ہے تو تم کو تو اللہ کے پیغمبر کی باتوں سے متاثر ہونا چاہیے وہ امیر ہو من جا رہ سارا میں دین ب جمیر امت کچھ مفت وہ <تصح> <خرق> بھی ہیں جو کہ یہاں کمبھ کا مقاصد ساری امت محمدیہ کو بڑھاتے ہیں لیکن اگر کمبھ کا مقاصب ساری امر محمدیہ ہو شاہ نبی رسلام کے ہونے کا لوگوں میں یہ مطلب ہے کہ نبی رسلام کی قوت کے دبا اور نبی علیہ رسلام کی تعلیمات یہ لوگوں کے اندر کیا ہے موجود ہے یہ نہ کہ نبی خود موجود ہے بلکہ نبی کی تعلیمات لوگوں کے اندر کیا ہے موجود ہے باقی تم اکا یاد یا ہوتا کیونکہ نبی رسلام کی تعلیمات اور آپ کی جنوبوں کے جواب قیامت تک باقی ہے محمد شریف نے پہلے بات کیا لی ہے یا تو اسادر اس براد ہے صرف اور فضل مراد ہے اور اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پیغمبل کے تمہارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبل نے جو باتیں لوگوں کے سامنے کی تھی ان باتوں کا تم کو پتا ہے تو نبی علیہ صاحب نے جو باتیں کی تھی سنت کے نام میں وہ سارے لوگوں کو آج تک ہے پتا ہے تو لہٰذا اس رائے سے یہ ستار کرنا کہ پمبر ہر جگہ حاضر ہوتا ہے موجود ہوتا ہے یہ حقائق ہے اور جو آدمی مزدور پکڑے اللہ کو پاکستانی کو ہدایت مار ایسی دلا کی اے ایمان والو اللہ سے کرو جیسے کرنے کا ہاتھ ہے تمہاری موت نہ آئے مگر اس ہار میں تم کرنا بردار ہو یہاں سے سورج کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے پہلے انتظار میں تقوا آپس میں تفروں کا نہ ہونا آپس میں اتحاد ہونا اس کی تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ جب تک آپس میں اتحاد نہ ہو دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنی مشکل ہوتی ہے تو لہذا تنقید کی گئی کہ تمہارا آپس میں اتحاد رہنا چاہیے مزدور پکڑو اللہ کی لسی کو سارے اللہ کی لسی سے مرادہ قرآن قرآن مزید مت سارے عمل کرو اور جدا جدار نہ بناؤ الگ الگ نہ ہوگا تو پھر کا بندی نہ کرو اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب تھے تم دشمن پس اللہ نے تمہارے دلوں میں ارفت پیدا کر دی اور ہو گیا تم اللہ کی نعمت سے اللہ کے فضل سے بھائی, بھائی دیکھو تمہاری آپس کی دشمنیاں تھی وہ اللہ نے ساری دشمنیاں کیا کر دی ہیں ختم کر دی ہے اور تم یہ سارے پیغمبر کے ساتھی ہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اور دوست بن گئے ہو اب پرانی مجید کی سائز سے پتہ چل گیا کہ نہ اوت اور فصل کی پہلی دشمنیاں باقی رہی تھی اور نہ بنو بنویا اور بنو ہاشن کی پہلی باقی رہی تھی کیونکہ پرانے مجید نے عام لفظ کہا ہے کہ ساری پہلی دشمنیاں کیا ہو گئی ختم ہو گئی ہیں یہ الگ بات ہے بعد میں جھگڑے بھی ہوئے لڑائیاں بھی ہوئی اور وہ لڑائیوں کے سبب سامنے آ گئے جس واضح لڑائی ہوئی بلکہ اور اللہ تعالی نے ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا اور آپس میں ان کا اتحاد وید ہو گیا تھا اور تم تھے آپ کے گڑھے کے کنارے پر بس تم کو اللہ نے اسے بنا دیا اس طرح بیان کرتا تھا نرد مان جی اپنی باتیں تاکہ تمہارا ہو آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تفرق نہیں ہونا چاہیے فرقہ کا بندی نہیں ہونی چاہیے اور ایک جماعت بھی ایسی رہنی چاہیے جو خیر کی طرف اور اتحاد کی طرف دعوت دیتے ہے بھلی بات کا حکم کرتے رہے بری بات سے ہوتے رہے اور کوئی لوگ بلا پانے والے اور نہ ہو جاؤ مثر ان یوتیوں کے جن میں پھول پڑ گئی تھی اور انہیں خراب کیا تھا واضح باتیں آنے کے باوجود ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بچہ ٹھیک کیا ہے اس کے باوجود بس بڑا انتظار کرتے تھے اور وہ لوگوں کے لیے بڑا لابھ ہے جس دن سفید ہوں گے کئی چہرے اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے پھر دن کے چہرے سیاہ ہوئے کہا جائے گا کیا تم نے فخر کیا اپنے ایمان کے بعد تو بدل اس کے تم کرتے تھے اور جن کے چہرے سفید ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں وہ رہیں گے یہ اللہ کی باتیں آپ یہ مرد سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور اللہ جہان والوں کا سرو میں ارادہ پوری کرتا وردہ ہے سب کے بعد آسمان زمین کی ہر شہ میں زمین تہار اللہ کے پاس آئے تو تمہاری مدد کرنے کا امتحار بھی اللہ کے پاس ہے تم آپس میں متحد ہو کر قابل کے مقابلے میں ڈر جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ کی طرف سارے قبل اٹھائے جاتے ہیں کم تم خیر عما پہلے دعوت کا لفظ آیا یہاں دعوت کا لفظ کوئی نہیں ہے صرف عمر بن معروف اور ڈی ایس ملکر کی ایک بات ہے جہاں دعوت کا لفظ ہے تو فرمایا گاؤ کر تم کو امبا تم میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت بھی نہیں جب دعوت کا ذکر نہیں کیا صرف عمل بن معروم کا ذکر کیا تو یہ ساری امت کی طرف بات بادیا ہوگی منصوبہ ہوگی تم اچھی امت ہو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے بری بات کا کہتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو تو یہ ہر ایک آدمی دوسرے کو کوئی نہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں امت کا اور کہنی چاہیے لیکن مستقل دعوت کے لیے باہر جانا اور دعوت کے لیے نکلنا تو یہ امت کے اندر ایک جماعت کا ایسا اچھا ضروری ہے اور وہ اصل جماعت ہے علماء کی اور یہ علماء جو ہیں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے دعوت کا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے کا اور نفس ابل میں معلوم اور نفس نہیں ابھی ہو کر یہ کام ہر آدمی کا چل ہے اور تم ایماندار ہو اللہ پر اور اگر اللہ کتاب ایمان ایماندار ان کے آدمی بہتر ہوں کچھ وہ میں سے مومن ہیں اور وہ چرمے میں سے فاصل ہیں یہی جو آئے ہے نا تم خیر مدر واس اس آیت کے ماں امام بخاری کو حدیث لائے ہیں کہ فرمائد دیکھو تمہارے افراد بڑے عمدہ کئی لوگ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں جنگ میں اور پھر وہ تمہاری وجہ سے ہدایت پا جاتے ہیں تو گرا کہ امام بخاری اس آیت کے ماں کی اشارہ کرنا چاہتے ہے کہ امت کی بہتری میں یہ بات داخل ہے کہ امت کے افراد آدمی ماضر سے لڑائی کریں اور کتاب کریں میں یہ سلکوں کو بھی تھا آخر وہ تمہارا سجنا ملا سکیں گے زبانی برا بلا کہیں گے اور اگر یہ لوگ لڑیں گے تم سے تو تم تم سے پیٹ پھیلیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی زور بتا رہے وہ زندہ مسلمت کی گئی کہ یہ حقوق پر زند جہاں کہیں پائے جائیں دو صورتیں ہیں زندت سے بچاؤ گی یا تو کی کہ آ جائیں اور اللہ کا دین قبول کر لیں اور یا کسی قوم کے ساتھ مضا کر لیں اور اس کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر کے تو یہ وقتی طور پر کچھ قوت پا جائیں یہ بات ممکن ہے تو یہ پرانی مجید میں پہلے ہی یہ بات آ گئی تھی کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر کے ان میں وقتی طور پر حکومت آ سکتی ہے چنانچہ اب بڑھ گئی ہے اور اسرائیلیوں طرح کی حکومت امریکہ والوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں روس والوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں اور یہ ساری قوموں کینائی ہی کرتی ہیں اس پوش پنائی کی وجہ سے ان کے پاس حکومت آئی ہے اور لوٹے اللہ کی نظر کے ساتھ اور مشکینیت پر مسرت کی گئی یہ سوال سے کہ یہ مفر کرتے ہوئے اللہ کی باتوں کے ساتھ اور قتل کرتے نبیوں کو نہ یہ سوال سے کہ یہ نا ہے اور آگے بڑھتے ہیں لہس و یہ سارے ایک جیسے نہیں آج کی کتاب میں ایک جماعت ہے سیدھی راہ کی پڑھتے ہیں اللہ کی یادیں رات کی گھڑیوں میں اور وہ سعدے بھی کرتے ہیں تو یہ آلی کتاب میں سے ان افراد کو چارہ ہے جن افراد نے ایمان ادو کا بھی تھا اور پیغمبر ملازم وسلم کی تابے داری اختیار کا بھی تھی ان کی اللہ نے مدد کیا ہے فرمایا یہ سارے اعلی کتاب ایک جیسے نہیں ہیں کئی تو پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جس نے پیغمبر کی بات کو مان لیا ہے ایمان لاتے اللہ کا پچھلے دن پر حکم کرتے بھری بات کا اور روکتے بری بات سے اور یہ دوڑتے میں اور کوئی لوگ ہے نہیں گھوموں سے اور جو صحیح کرے تو حال میں اس کی ناکری نہ ہوگی اور وہ اتنا جانتا ہے منتقی کو جن لوگوں نے گھر کیا ہال جتنا کام آئیں گے ان کو ان کی مار اور نہ ان کی کچھ بھی اور وہ لوگ آگ والے وہ اس پہ بیچے آئیں گے ماسلوں میں آگے ان پہ بھونا مثال اس کی جو خرچ کرے دنیا میں ایسے ہے جیسے سخت سردی والی ہوا آئے اور وہ ایک قوم کی کھیتی پر آ پڑے اس قوم نے اپنے آپ پر جلم کیا ہو اور وہ ہوا آ ساری کھیتی کو تباہ کر دے تو یہ جو مال خرچ کرتے ہیں بعض اوقات اس مال میں خرچ کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے دیکھیں یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو یہ آج کتاب میں تفرق رہا ہے تم کو متفرق نہیں ہونا چاہیے ایک وہ اختلاف ہوتا ہے جس میں میں کسی کے پاس نہیں ہوتا ایک وہ انتخاب ہوتا ہے کہ جہاں بلے بلے صرح کی آدمی مخالفت کرتا ہے یہ جو عام فری مسائل میں جن میں ہر بھی حربی بھی آپس میں جھگڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے حربی بھی پرانی مجید کی حدیث کسی سے انتظار کرتے ہیں شابی بھی پرانی مجید کی کسی سے یا حدیث سے انتظار کرتے ہیں فری مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر انتخاب ہو جاتے ہیں نبی السلام نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ بلو قرائدہ میں پہنچ کر نسل کی نماز پڑھنی ہے پھر جس وقت صحابہ کرام چل پڑے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ اب اگر ہم مزید جیل کریں گے تو سورج میں زردی آ جائے گی اور نبی رسلام نے سورج میں زردی آنے کے بعد اصل کی نماز پڑھنے سے روکا ہوا بھی ہے اور آج آپ نے یہ کاروبار پہنچ کر نماز پڑھو تو کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ نماز کو اپنے وغط میں پڑھ لیں سورج میں سردی آنے سے پہلے ہم نے جلدی کر دی تھی آنے میں وہ ہم نے کر دی اتفاق ایسا ہو گیا کہ تیاری کرتے کرتے ذرا دیر ہو گئی ہے لیکن نماز کو اپنے وقت سے پیچھے نہ رہی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی رسم کے دبد یہ تھے کہ تم نے اصل کی نماز وہاں پہنچ کر پڑنی ہے تو چلو آج دوری میں سردی آتی ہے تو آتی رہے ہم تو وہاں دماغ پڑیں گے تو ایک فریق کے ذہن میں ایک بات آ گئی دوسرے فریق کے ذہن میں دوسری بات آ گئی نبی علیہ السلام نے ان میں سے کسی پر کوئی اعتراض نہ کیا کہ تم نے رد کیا یا تم نے ٹھیک کیا یہ بات آپ نے کوئی نہیں کی تو مطلب ہے کہ ایک فریق نبی نبی کے نبیل نبیل نبیل فرمان کو سامنے رکھا ہے دوسرے فریق نے بھی نبی کے نبیل نبیل کی فرمان کو سامنے رکھا ہے یہ اتراف ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف میں نات اور بندہ الناط کا خطاب کرے یہ تحرک اور یہ اقدام کا ہے بلکہ اختلاف حکومت رحمت کے نفر بھی موجود ہیں ایک تفرق ہوتا ہے کہ ایک پاس طرف کھلے کھلے دلائل ہوتے ہیں بندہ ان کھلے دلائل سے, سے راج کرتا ہے وہ اختلاف اور وہ تفہروں کے اور مضمون ہوتا ہے اس تفہروں کی وجہ سے کئیوں کے چہرے سیاہ بھی ہوں گے کئیوں کے چہرے سفید بھی ہوں گے جو اچھے اچھی بات پر لگے گی ان کے کی چہرے سیاہ سفید ہوں اور جو بند پات پر لگے گی ان کے کی چہرے کیا ہو اور گے سیاح اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپس میں اتفاق بھی ہونا چاہیے اور یہودیوں سے قطع تعلق بھی ہونا چاہیے کیوں فرمایا اے ایمان والوں لاپت کا یوز نکال کر مزورے کو اپنوں کے سوا کسی کو اپنا بیٹی نہ بڑھاؤ نمبر ایک وہ تم میں کسی فساد پیدا کرنے میں کبھی کوئی نہیں کرتے جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے گاڑ پیدا کرنے کا وہ بھی پیدا کرتے ہیں تو جو ہر حال میں تاڑتے رہتے ہیں جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے یہ اور پھر وہ پہنچاتے ہیں تو جو تمہارے نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں ان سے تو تباری کیوں نمبر دو بدمال تم جس چیز میں تم کو تکلیف آئے نہ وہ اچھی رہتی ہے بعض بعض ایسے بھی واقعات ہوتے تھے کہ مسلمان کسی موقع پر شکست کھا جاتے تو تمہاری پریشانی دے کر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں تو جو تمہاری تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں اور ان کی بندی ہوتی ہے کہ تم کو تکلیفیں پہنچے ان کے ساتھ دوستی کیوں نمبر تین گوگل کی باتیں ان کے موہ سے بھی واضح ہو رہی ہیں اور جو سینے میں چکا ہے اس سے زیادہ ہے کبھی کبھی تمہارے خلاف ان کی زبان سے گوگل کی تلے بات بڑھتے رہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ آدمی ظاہر تھوڑا کرتا ہے اندر اس کے زیادہ ہوتا ہے ہم نے تمہارے سامنے آرام اپنے بیان کے ساتھ اگر تم تو چوتھی بات تم ان سے محبت کرنا چاہتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم ہر کتاب پر ایمان ایماندار ہو وہ بات پر ایماندار ہیں تو پھر تمہارے اور کے ساتھ مطلب آئے گا اور جب تمہارے سامنے آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ اب ایماندار لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف اپنے پورے عورتیں ہیں غصے کی وجہ سے تو کہہ مرد لو اپنے غصے سے اندر جامتا ہے تمہارے دلوں کی بات ہو اگر تم کو بھلائی پہنچے ان کو اچھی نہیں لگتی یہ پانچویں لگوں کی اور اگر تم کو کچھ تکلیف آ جائے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اگر تم سبند رہو اور پرہیز تیار کرو ان کا داؤ تمہارا بگاڑ کچھ نہ سکے گا اللہ طالب گھیرنے والا شروع کرتے ہیں وائز بداؤ کا بے آ جائے گا یہ آپ مسئلہ تو ہو گیا کہ وہ تمہارا بگاڑ بھی کچھ نہ سکیں گے اور تمام خدا کے گرین میں مدد کر دی ہے اب اس سلسلے میں کچھ واقعات بیان ہوتے ہیں ایک واقعہ رضبۂ محدت کا بیان ہو رہا ہے ایک واقعہ غذبۂ مدد کا بیان ہو رہا ہے غزب مدر کا واقعہ ذکر کر کے یہ کہا جاتا ہے جن جس میں اس وقت مدد کی آج مدد تمہاری مدد کرے گا غز میں اہد کا واقعہ بیان کر کے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں تم سے ایک برتی ہو گئی تھی اس غلطی کی بادش میں تم کو نقصان اٹھانا پڑا آئندہ کے لیے غلطیاں نہ کرو تاکہ تمہاری انڈا مدد کرتا رہے اور جب تو نکلا اپنے گھر سے مومنوں کے لیے پھر ٹھکانے بقر کرنے لگا لڑائی کے اور انہیں مطلب غلط سننے والا تھا جانے والا جب تم میں سے دو جماعتیں بزو ہاتھوں اور مسلمان انہیں ختم کیا فسل نے کہا اور اللہ اور تو تھا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی مانوا رہا حضرت اللہ اس کافی کہتے تھے کہ یہ میری برادری کی بات ہو رہی ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو میری برادری کی سردرش ہوئی یہ بات ہوگا آپ کی قرآن میں کیونکہ سرگرش ہوئی ہے لیکن ساتھ بات وہی ہونے آیا ہے کہ تمہارے میں سننے میں راشن کی ہی نہیں کہا اور یہ کام کردہ حامی ہے تو لہٰذا ہماری قوم کے بارے میں اچھے الفاظ بھی گرانے مشین کے اندر آ گئے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر ہے ایمان والوں کو تمہاری مدد کی تھی نا اللہ نے بدر میں تو جس اللہ نے بدر میں مدد کی تھی وہ اللہ قابل تھا غزم عہر میں بھی تمہاری مدد کرنے پر بدن میں تمہاری تعداد بھی بہت تھوڑی تھی ہتھیار بھی تمہارے پاس تھوڑے تھے تو جس خدا نے اس میں مدد کی ایک دم کرے گا ڈرو اللہ سے تم فکر کرو جب تو کہہ رہا تھا ایمان والوں کو کیا ہرگز کس بھی ہی نہیں تم کو کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے بھیجے تین ہزار بنائے گا جو آسمان سے اتارے جائیں کیوں نہیں اگر سبر کرو اور پرہرگاری کرو اور وہ لوگ آ جائے تم پر اپنے اسی جوش سے تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب پانچ ہزار پیسے کے ساتھ جو عمدہ گھوڑوں پر ہوں گے دیکھو نا اس جگہ تین ہزار اور پانچ ہزار کا دکھ رہا ہے سورہ ان بار کے اندر ایک ہزار فریشتے کا ذکر ہے اب یہ ساری باتیں کٹھی کیسے کریں علماء نے کہا کہ پہلے ایک ہزار فریشتہ آیا پھر دو ہزار اور آ گئے تو کل کتنے ہو گئے تین ہزار تو پہلے وہاں جو ذکر ہے ان میں وہ ایک اسکائی فوج کے اندر بھیجی اس کا ذکر ہے اب یہاں ذکر ہے ان کا کتنے فوجی فریشتے پورے ہوئے اور پورے کتنے آئے تھے تین ہزار رہ گئی یہ پانچ ہزار والی بات تو یہ ایک شخص کے ساتھ اس کو من کیا گیا ہے تم صبر بھی کرو ریل گاڑی بھی کرو اور وہ لوگ آئے تم پر اپنی اسی جوش سے تو قصہ یہ ہے کہ ایک بات مشغول ہو گئی تھی کہ قرض کے ساتھی بھی مکے والوں کی مدد کے لیے بدل کے میدان میں آرام چاہتے ہیں مسلمان بڑے پرشار ہو گئے کہ پہلے ان کی تعداد زیادہ ہے اب کُرس اور پورس کے ساتھی بھی جب آ گے ان کی مزید تعداد بڑھ جائے گی اللہ نے فرمایا اگر وہ اپنے اسی جوش سے آ جس کا اظہار ہو رہا ہے تو پھر خدا کریم تمہاری مدد کے لیے پانچ ہزار فیصلہ کر دے گا یعنی دو ہزار فیصلہ اور آ جائے گا پھر وہ قرض کے ساتھی کوئی نہ آئے مکی والوں کے ساتھ کامن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید دو ہزار میں پھر کوئی نہ بھیجا کیونکہ پانچ ہزار پورا کرنا یہ ایک شرط کے ساتھ مشروط تھا جب وہ شرط پوری نہ ہوئی تو یہ پانچ ہزار والی بات بھی نہ ہوئی اچھا بھی خریدتے آئے پر یہ کیوں تمہارا جی کچھ ہو گیا کم کافی سال ہو گئے تمہارے دلوں کو اتنی نہ ہو جائے مدد تو کرتا ہے اللہ تو مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے جو اللہ زبردست حکمت والا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کوئی سبب پیدا کر دیتے ہیں انسان کی مددگار لیکن وہ جو سبب اللہ پیدا کرے اس سبب سے پھر مدد مانگنا جائز نہیں ہو جاتا بلکہ مدد مانگنے جس سے جائز ہوتی ہے اللہ سے آگے اللہ سے جسے جس کے ذریعے ستائے انسان کا تھے کہتے ہیں کہ چار سے طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اتفاق چاروں کا نام محمد تھا راستے میں خرچہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو معاف دکھایا کہ فلان جگہ میرے پیارے چار بندے ہیں اور وہ اس وقت تو لوگوں سے تو مانگتے کچھ نہیں ہیں اور وہ تنگ آ گئے ہیں خرچہ ان کی بات ہو تو بادشاہ نے وزیر کو بھیجا اور چار سیلیاں دی کہ جاؤ اسے جا کر خرچہ پہنچاؤ تو یہ بارے مہربانی کر دی بادشاہ کو خواب آ گیا وزیر کے ذریعے اس کو خدا لگ گیا لیکن انسان کو یہی چاہیے کہ انسان اپنی مدد اللہ سے جائے غیر خدا سے مدد کرتا ہے آگے اللہ اس کی مدد کرنے کے لیے جو چاہے اس پیدا کر لیں یہ کام اللہ نے کیا تھا آگے تمہارے دل خوش ہو جائے اور تمہارے دلوں میں بھی نام آ جائے مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے یا ان کو زلیل کرے بس ہو جائے ناکام لہس اللہ کمر لورش ہے تیرے پیار کیا کہ امبر بات نہیں یا وہ ہلاک کرے یا زلیل کرے یا مہربانی کرے یا سزا دے اس واپسی کو ظالم ہے درمیان میں لہس المر لبرش ہے یہ جملہ منتظر ہے تو اللہ کی مرضی عمل کرے کسی کو ختم کرے گا کسی پر مہربانی کرے گا حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم اللہ کو بدر میں اے غلط میں میں ابو سبھیان اور ابو سبھیان کے ساتھیوں سے جب بڑی تحریر پہنچی نا تو نبی اسلام نے چند نام دے کر کہا کہ اے گا ان کو تو ختم کرے یہ بھی ابو سفیان کا نام لکھا تو یہ ایسا ہے یہ دوبارہ احتیاط کی بات اللہ کی منزل ہی کرے گا اللہ کی منزل میں بے کرے گا اور کہتے ہیں کہ وہ چار افراد جن کا نام لے کر طبی رسم بدعا کی تھی وہ چاروں تو وہاوت گرین نے سب کی توبہ قبول کرنی اور سب کو اسلام میں خداوت گرین میں توفیق دے دی, دی تو اللہ کے نبی تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ہلاک ہو اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ایمان والے ہو کر ایمان کی خدمات کریں تو باہر کیا ہے نبی کے اختیار کی بات نہیں اللہ بھی چاہتے ہو ہوتا ہے اور اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں جس کو چاہے بچے اور جس کو چاہے سزا دے اور اللہ بچنے والا مہربان یا اللہ جی کا آگاہ گرو پہلے مسئلہ بیان ہو رہا ہے کتاب بھی سبھی کا اتحاد رکھو دشمنوں کے ساتھ میل جول نہ رکھو لڑائی کرو اللہ تباہی مدد کرے گا جب یہ کتاب کا مسئلہ بیان ہوگا تو اب یہاں صاف صاف انفاق بھی سبیلا کا مسئلہ بیان کرنا پسند آیا ہے اللہ تعالیٰ یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پیسہ اپنے گھر کا خرچ کرو اور تم کسی آدمی کو جو مجبور ہو اور اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کو شام کرتے ہو اس کو اگر کرنا بھی دیتے ہو نا تو کہتے ہو کہ آپ نے سود لینا ہے تم سے اور پھر سود لینا اس کے اندر ایک لافہ بھی ہوتا رہتا ہے میں نے سود تھوڑا ہوا ہے اور پھر اگر تک تو نے میرے پیسے نہ دیے تو سود بڑھ جائے گا تو میں تم کو یہ کام کرنا مناسب وقت نہیں ہے اے ایمان والوں نہ کھاؤ سود جو دگنے پہ دگنا ہوتا چلا جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ زیادہ سکول لینا منع ہے اور تھوڑا سکول لینا یہ ایک واقعہ ہے واقعہ یہ ہے کہ جو آدمی اسکول کے اندر ایک دفعہ کو ہو گیا نا اور سودی رقم ایک دفعہ اس کو دینی پڑ گئی نا تو پھر پڑتا ہی جاتا ہے ساری عمر کی جانچ ہوتی نہیں ہے اور ڈرتے رہو اللہ سے طاقت انکلا پاؤ وقت اور بجو اس بچوں سے جو تیار کی گئی کے لیے اور حکم مانو اللہ کا رسول کا طاقتوں پر مہربانی کی جائے تو یہ سود پر ماپ دینا یہ ٹھیک نہیں بلکہ خرچ کرنا کیا ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے اور میں سارے ہوں رب کی بخش حاصل کرنے کے لیے دوڑو اس باغ کے لیے دوڑو جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین وہ اور بڑی شدت ہے بڑی وسیح ہے جس کا چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے تو اس کا دودھ فرمت کتنا ہے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے یہ متقین وہ ہوتے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں تو یہ مال خرچ کرنے کا ذکر کر کے ترغیب دی کہ تم کو تو مال خرچ کرنا چاہیے مال خرچ کرتے ہیں پوشیدہ بھی اور تکلیف میں بھی خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی غلط کار بین اور یہ تماتے ہے غصے کو غور آخری اور لوگوں سے اتنا غور کرتے ہیں وہ اللہ عبر و سلیم اور اللہ تعالیٰ صحیح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ایک بری یہ موقع پکچر کرنے کا جو لوگ خوشی میں تکلیف میں بات درج کریں اس کا آبی جائز دبادائیں لوگوں سے درگزر کریں ایک اور فریق بھی ہے یہ فریق بھی اللہ کی محفلت کا مستحق ہے لیکن یہ فریق ہے نمبر دو پر وہ لوگ جو کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا کھلا یا اپنے آپ پر کوئی سرم کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں تو کئی بندے ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن سے گنا سرگرد ہو جاتا ہے اور سن ہونے کے بعد پھر وہ خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں اور کون ہے جو گنا کو معاف کرے سوا اللہ کے اور زد نہیں کرتے اس پر انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں ان کی جدا بخشش ہے ان کے دل کی طرف سے باغ ہیں جن کی نیچے نہرے بہتی ہوگی ہمیشہ رہے گی اور باغوں میں اور کیا اچھا ادر ہے مین کرنے والوں کا کم خلط من قبریں بندوں کتاب بھی سبیل اللہ و انفاق بھی سبیل اللہ نہ کرنے والوں کو تقریب ان سے پہلے کئی ای جماعتیں گزری ہیں زمین میں چلو پھرو جو اللہ کے حقام کو نہیں مانتے تھے ان کا معاملہ کیا ہوا دیکھو کیسا کو کیسا ہوگا تقسیم کرنے والوں کا یہ بیان ہے سب لوگوں کے لیے لیکن ہدایت اور نصیحتیں کرنے والوں کے لیے وغیرہ ہم مسائل کی سب کے سامنے کرتے ہیں البتہ ہدایت حاصل چند لوگوں کو ہوتی ہے ولا صاحب ہوں ولا بادستی نہ کرو ہم نہ کھاؤ تمہارا غلبہ ہوگا اگر ہو تم ایمان والے یہ ویسا ہو گیا دشمن کے مقابلے میں سستی نہیں کرنی لڑائی کے میدان میں جانا ہی جانا ہے اگر ایمان قابل ہوگا خدا لو کے قریب غلبہ بھی دے گا اچھا جی ویسا تو یہ ہو رہا ہے کہ ادا غلبہ دے گا ہم کو تو بڑی مار پڑی ہے ہم میں سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں کئی افراد ہمارے شہید ہوئے ہیں فرمایا میں اگر تم کو زخم آیا ہے اس قوم کو بھی زخم پہنچ جاتا اس جیسا تو پھر وہ اگلے سال تمہارے مقابلے کے لیے پھر آ گئے اور تم یہ سوچتے رہو کہ ہم کو یہ تقریر کیوں آ گئی ایسا ہوتا رہتا ہے یہ ایک دن ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان یہ کیوں بدلتے ہیں تاکہ بعض فائدہ ہو جائے جان دے اللہ ان کو یہ ماننا ہے اور وہ میں سے کئیوں کو اللہ نے شہید بھی کرنا ہے اور اللہ ظالموں کو پسند کو نہیں کرتا یہ نہیں کہ خدا نے ان کے پیر کو پسند کر کے ان کی مدد کر دیا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور تاکہ ان آزمائشوں سے نکھارے اللہ ایمان والوں کو اور مٹھائے کافروں کو بختر بوکر لڑائی میں کافر ملتے رہیں گے اور ایمان والوں کا اخلاق واضح کرے گا کیا تم کو جان ہے کہ جنرل محبت میں ملے گی کلمہ پڑھ لیا اور بندہ جلتی ہو گیا خیال نہ کرو ابھی معلوم کیا پتہ چلتا ہے پھر جب ملتی ہے تم تو آبو کر رہے تھے موت کی موت کو پاؤ اب تمہارے سامنے موت آ گئی اور تم دیکھ رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ بزل میں کئی قیدی ملے کافروں کے تو قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اختیار کیا گیا اللہ کی طرف سے لیکن اصل میں یہ اختیار نہ تھا آزمائش تھی یہ بھی تو کہہ گئے کہ اگر فلیا لیا گیا تو پھر تمہارے بندے بھی کافی سارے شہید ہوں گے انہوں نے کہا چلو شہید ہو جائیں گے تو پتہ ہی ملے گا فلیا لینا چاہیے فرمایا کہ تم تو پہلے موت کی آسم کر رہے تھے اس کے علاوہ چودہ صحابی جب حضمہ صدر میں شہید ہو گئے اور ان کے کمالات اللہ کے نبی نے بیان کیے ان کے شان و شوقت کو مرتبے کو بیان کیا تو کئی صحابہ کہنے ہائے وہ چودہ آدمی ہمارے بڑے مرتبے کو پا گئے احکاش کہ ہم بھی شہید ہوئے ہوتے اور ہم بھی یہ مرتبہ پاتے فرمایا کہ بہت سال سے پہلے تم موت کی آسم کر رہے تھے جب تے تھے لڑائی آئے اور آپے سے بھی کئی آدمی شہید ہوں تو ایک تو سارا مطلب کیا تھا کہ ہمارے بندے شہید ہو جائیں گے کیا جا ہو جائے گا اور ایک اس موقع پر تو میں تمہیں یہ آنسو کر رہے تھے اب موت سامنے آئی اور تم دیکھ رہے ہو اب تم موت سے گھبرانے لگ ہے کہ یہ ہمارے اتنے بندے کیوں شہید ہو گئے کیوں مارے گئے تمہاری آنسو خدا وہ نگری میں پوری کی ہے اس سے پریشان ہونے کی کیا بسم اللہ وجہ مدور رسول <سؤال> نگے رس ابھائی ماں بدلند ملا کار کم جنگ ملا کہ میں سلے میں ایک غلط خبر مشہور ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے ابلیس نے یہ کہا تھا کہ یہ خبر پہلے نبی علیہ السلاسلم پر زخم آئے تھے تو زخموں کی وجہ سے نبی علیہ السلام اسلم نال ہو کر ایک کنارے ہو گئے تھے تو پھر کئی لوگوں کو جب نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر نظر بھی نہیں آ رہے تھے تو یہ بات ہوئی تو پھر کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ باقی نبی السلا السلام شہید کر دیے جائے اس کے بعد صحابہ کے میں کئی قسم کے خیالات پیدا ہو گئے با صحابہ کے نے یہ کہا کہ جس دین کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی جان دے دی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان ہو کر دیں چنانتے حضرت انس بن نظر نظی اندازہ ہو پیدا ہو حضرت اگر ان کے یہی الفاظ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے تا آگے وہ شہید ہو گئے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اصل جنگ تو تھی مکے والوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تو لڑائی اس واسطے ہو رہی تھی کہ ہم نبی اسلام کا کیا دے رہے تھے ساتھ دے رہے تھے تو جب جن کے ساتھ اصل لڑائی تھی وہ بہت ہو گئے شہید کر دیے گئے تو اب اگر ہم منگے والوں کے ساتھ بات چیت کریں تو لڑائی ختم ہو سکتی ہے کیوں اس واسطے کہ جو ان کا اصل مقصد نوٹ ہو گیا پورا انہیں حالات جنگ کرنے کا اب کیا فائدہ ہے کوئی بات چیت کر کے منگے والوں کے ساتھ صبح ہو جانی چاہیے اس قسم کی باتیں تو کئی صحابہ ہے نے یہ خیال کیا کہ اب, اب ہمیں ابھی ترواریں ٹینک دینی چاہیے اور لڑائی بند کر دینی چاہیے تو یہ آیا کہ ابھی تو چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت کوئی نہ ہوئے تھے شہید کوئی نہ ہوئے تھے لیکن پیغمبر فوت ہو جائے تو پھر پیغمبر کا دین تو قائم ہی رہتا ہے تو لہذا پیغمبر کے فوت ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر کا جو دین ہے اور جو پیغمبر نے جس دین کے لیے بل کی پیش دیا اس کے ساتھ تمس انسان کو جاری رکھنا چاہیے یہ مقصد ہے عیسائت کے نادر کرنے کا نفزی ہے مماں محمد اللہ رسول قد غلط کرتا بنے رسول نہیں ہے محمد صلی اللہ وسلم اگر ایک رسول آپ سے پہلے ایک رسول آتے رہے ہیں تو کیا اگر مر گئے یا خطر ہو گئے تو الٹے پاؤت پھر جاؤ گے اور جو الٹے پود پھر جائے تو ہر کے بندہ بھی کتنا بگاڑ سکے گا اور ان گریب بندہ شوگر کرنے والوں کو اچھا بندہ بھی دے گا تو پہلے پھر اندر جو آتے رہے ہیں تو پہلے پیغمبروں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا دین کوئی نہیں ختم ہوتا تھا اور وہ پہلے پیغمبر کئی گئے وقت بھی ہوئے اور ان کا دین باقی رہا اور ان کی امتوں نے ان کے دور دین پر کال بند رہنے کے فیصلہ کیا تو لہذا پیغمبر کے چلے جانے سے دین تو نہیں نا نہ ختم ہو جاتا اور تو یہ سستی پیدا کرنا تو بار بھی یہ ٹھیک بات ہو یہ تو آج کا شان نزول یا اس کا مطلب ہو گیا اس میں ایک قبل آ گیا ادب قدر میں نبل ہے روسل تو کئی غذائی اس آج سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر مر جانے پر استقار کرتے ہیں اور ان کے استظار کا مبنا دو باتیں ہیں اگر وہ دونوں باتیں باقی نہ رہیں تو ظاہر بات ہے کہ دلیل کے جب مقدمے ختم ہو جائے تو کی ختم ہو جاتی ہے ان کی دلیل کا ایک مقدمہ یہ ہے کہ یا نف ہوگا خلق کا اور قلب کو یاد اس کا مرن ہی موقع ہے اور کئی ذرا کہہ دیتے ہیں کہ اس کو موت لا دیں تو گلوب کا نبل یہ موت پر کیا کرتا ہے کرتا ہے اور ہر حسل کے اندر مرب نام ہے سے وراج کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی نسل کے پہلے کے سارے رسول جو ہے نا ان کی موت کا اس قرآن مجید کی آیت کے اندر اعلان ہو گیا ہے تو پہلے جو تھے پیرمبر ان میں ہر سارے سلام بھی ہیں تو جب پہلے سارے پیرمبروں پہ کی موت کا اعلان ہوا تو پھر گوایا کہ اس آیت میں ہلتی سارے سراسروں کی موت سے بھی کیا اعلان ہو گیا تو اس آیت سے بھی ہلتی سارے تھراستروں کی مماد ثابت ہوتی ہے تو یہ ان کے دو مقدمے ہیں قلوب کا معنی موت یا اس کا ایسا معنی جس کو موت کیا ہے لازم ہے ہم کہتے ہیں کہ مریم مقام سے اگر کسی جگہ نفت غلوم کا استعمال ہو اور وہاں ختم ہو جانے کا موت کا معنی ہو اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے لیکن قروب اس کا معنی ہو موت یا اس کو موت لازم ہو یہ بات ہم نہیں مانتے مثال قرآن مجید یہ جو آیا تھا دل قومت خلق نہ سمت و رقم آ بسم تم تو پہلے کی وہ بات کرتے تھے کہ پہلے ہمارے بڑے اتنے اونچے تھے اتنے بڑے اونچے تھے اور میں گیا ان کا واقعہ ختم ہو گیا وہ گزر گیا دنیا سے ان کی کمائیاں ان کے ساتھ تمہاری کمائیاں تمہارے ساتھ اگر ان کا کوئی گناہ ہو اور تمہارے پر نادیں تو تم بہت ہمارا گناہ تو نہیں ہے تو پھر ان کی نیکیوں پر ناکام چوکتے ہو لیکن کئی جگہ پرانی مسجد کے اندر خلط گلا و ماتا بھی ہے اور وہاں بہت والا مینا ندی بھی ہوتا جیسے پرانی مسجد میں آتا ہے نا خلط سلط اور بنی پہلوں کا دستور اسی طریقے سے چلا آیا ہے اس سے یہ مقصد ہے کہ جو دستور پہلے تھا وہی دستور آج بھی ہے اللہ کا یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ دستور اللہ کچھ ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو وہاں دفت قلوب کا استعمال ہوا ہے لیکن اللہ کے دستور کے ختم ہونے کی بات نہیں بلکہ اللہ کے پہلے دستور کے جاری رہنے کی کیا ہے بات ہے حضرت حود الحلہ سلام جس قوم کی طرف آئے تو وہاں پرانی مجید میں دو مقام پر دو لفظ آئے ایک جگہ یہ لفظ آئے جا ات ہو روسرو میں نے میرے سال میں ایک جگہ لفظ بھارت کے رضو تو ایک جگہ جہاں استعمال ہوا ایک جگہ غلوم کا لفظ استعمال ہوا مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہونا چاہیے تو جہاں کا معنی تو ختم ہونا نہیں تو غلوم کا مین پھر ختم ہونا نہیں رسولوں کے آنے کا ذکر ہوا نہ کہ رسولوں کے ختم ہونے کا بلکہ وہاں تو اگر ہم رضوعوں کے اندر غلط قدم اور ساتھ لگا کر رنگ رزم میں بھی الگ رامی شراک کا بنا لیا جائے تو پھر تو معاملہ اور بگڑ جائے گا سامنے سارے محمد جو تھے وہ سارے کیا تھے ختم ہو گئے تھے نہ ہر کیف یہ کہنا کہ ہر کو موت لازم ہے یا کا معنا موت ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں رہ گیا ہر رزرم کے اندر الگ رام کا شہر کے لیے ہونا تو یہ بالکل ضروری نہیں کیوں اس واسطے کہ یہ آج جب آئی تو یہاں اس آیت کے آنے کا مقصد کیا ہے وجہ کیا ہے تو مقصد سامنے رکھ لو تو بات واضح کرتی ہے مقصد ہے صحابہ کے کے دل میں یہ بات پیدا کرنا پسندی پیدا کرنا کہ پیغمبر کی موت سے اتنا پریشان ہو جائے بندہ کہ پھر پیغمبر کی موت ہے تو دین کو چھوڑ میں یہ بات ہونی نہیں چاہیے تو جس وقت پسندی کا مقام آئے تو تسلی کے مقام کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے ہمیشہ ہی واقع نہیں چاہیے بلکہ یہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئے تھوڑے یا زیادہ جیسے کبیر احترام کو پسندید دینے کے لیے ادا کرتے ہیں ان قص روح کا وقت بہ سے بس کا اگر یہ تیلی تقسیم کرتے ہیں تو اس سے پہلے کئی رسولوں کی تقسیم ہو ہوئی ہے تو جب تسندی دینے کا مقام آئے تو وہاں سب کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ اکثریت کی ابا کا ذکر کہ پہلے بھی دن وہ اجیات آج پیش آئے اتنا پیر اچھا کافی ہوتا ہے تو جب وہ اتنا کہنے سے کام چاندا ہے کہ پہلے کئی پیغمبر میں آئے اور ان پر موت آئی تو پھر یہ سارے پیغمبر کو راغ لینا تو ضروری نہیں کہ خواہ مخلام اسے راغ وہی بڑھایا جائے اور جس کے ساتھ ایک کریمہ بھی رہتا ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ اللہ نے مزدور کی کرا دیے ہے کل حل میں قبل ہی روس وہاں عرام ہے ہی کو <تصفح> تو پھر ایک جگہ الگ غلام ہے ایک جگہ الگ غلام نہیں جہاں الگ غلام نہیں چکانا ہے کئی رسول تو جہاں الگ غلام ہو تو اس کتاب کا گانا بھی وہی ہونا چاہیے جو کہ دوسری کتاب ہے جس میں الگ الام نہیں ہے یہ کئی رسول پہلے چلو موت والا بانا کرو کئی رسولوں پر پہلے کیا یہ بہت بہت, بہت ہے تو لہٰذا جب ایک جگہ ان نہیں ہے اور وہاں استہار نہیں بنتا تو جہاں ان بناب ہے وہاں بھی اس اقتدار کا وہی مانا کرو جو دوسری قرار کے مطابق ہو ہے اور استحکام اور بات بنانے کی ضرورت وہی اس کے علاوہ ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے کہ نبی علیہ طلح اللہ کی موت پر پریشان ہو جانا اتنا کہ تلواریں ٹھہ کر بندے بیٹھ جائیں تو اس سے ایک یہ بات انداز آئی کہ ان کا یہ زیر بڑا معذہ کہ پیرمبر پر موت نہیں آتی یہ ایک الزام ہوتا ہے کہ جب تم نے تلواریں پھینک دی تو اس پیر پر موت دے کر تمہارے زیل میں پیغمبر موت ہو آتی ہوئی تو لا یق و احمد رسول یہ گویا کہ تمہارے ذہنوں کے اندر ایک رسی گیا تھا اور یہ نا یحد و احمد کہ کوئی پیغمبر نہیں مرتا یہ کیا ہے سردے پلی سردے پندی کو توڑنے کے لیے کیا ہوتا ہے کافی ہوتا ہے تو جب سردے کنڈی کو توڑنے کے لیے کافی ہے تو لہٰذا اس کو نہیں ہے کہ سارے رسول پہلے ہوئے بلکہ کئی رسول کیا ہوئے پورے اس طرح سے کام چل جاتا ہے تو جب سردے پودی کو توڑنے کے لیے سے کام چل جاتا ہے تو لہٰذا جہاز کو جاب بندی بنانے کی ضرورت ہو کوئی نہیں تو خلاق کے معنی کو موت بھی لازم نہیں ہر غلام کا استعمال کے لیے ہونا بھی لازم ہو یہ ان کے مقدمہ قین کو توڑ کر ہم نے جواب دیا اب آخری جواب یہ ہے کہ ان کے مقدمہ ذین کو مان کر جواب دیا جائے مقدمہ یہ ہے کہ حلد کا بنا گیا ہے موت یہ نازم اس کا ہے موت ارسل خطرہ نام کیا ہے اس کے بعد تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے کہ پرانی مجید کے ایک اور مقام پر ایک اور رائس ہے مل بسی عمر مریندہ رسول قد رسول محمود سندی کا یہ جو آیت آئی ہے مل بسی عمر مری رسول یہ ان عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے جو حضرت عیسائی علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ سمجھ کر ان کی کیا کرتے تھے پوجا کرتے تھے ان کے اوپر رد کرنے کے لیے یہ بات ہے کہ مسیح علیہ السلام تو کیا ہے ایک رسول ہے پہلے رسول بھی علاقہ تھے اب ناول نہ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی علاح نہیں ہے اور اللہ کے بیٹے نہیں یہ بات کہیں گے ہے جی مسائل میں تو یہ کون لوگ تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ کر پوجا کرتے تو یہ وہ لوگ نہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے نیسا علیہ السلام سوریا کے گھر موجود تھے اس زمانے میں عیسائیوں کا تو صحیح سے حقیقت تھا عیسع السلام اللہ کے کرتے ہیں اور پوجا کے لائق نہیں یہ وہ عیسائی ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے ہیں تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا مل مسیحب المری ام اللہ رسول کا سرم دل قبر رسول تو گویا کہ اس آیت کا تعلق بھی نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ بڑا اور ماں محمد اللہ رسول اس وقت نبی رسم زندہ ہے تو اس آیت کا تعلق بھی نبی السلام کے زمانے کے ساتھ بڑا تو دونوں آیتوں کا زمانہ ایک ہے جب یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں تو زمانہ ان کا کیا ہے ایک ہے اس ایک زمانے میں اب یہ دو آئےتیں آئی ان کو باتوں کرتے ماں محمد بن محمد مسیحب المریم ادا رسول آ نئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں مسیح ابن مریم مگر یہ دو رسول قب حل بن قبل ہیمر رسول ان دو پیغمبروں سے سارے پہلے پیغمبر بہت ہیں یہ دو پیغمبر جو ہے نا ان دو پیدمبروں سے پہلے ساری پیغمبروں کو ہمیں بڑھاؤ تو ان دو پیغمبروں کو چھوڑ کر پہلے سارے پیڈمبر کیا ہو گئے بہت ہو گئے ان دو پیغمبروں کے علاوہ باقی سارے پیغمبر بہت ہو گئے ان دو پیغمبروں کے لیے امکان بہت ثابت ہوا چنانچہ آیت کے نازر ہوئے لوگوں کے نبیر اصل بہت نہیں ہوئے تھے بلکہ نبیر اصل کے لیے موت کا کیا تھا امکان تھا تو ان سارے سلاد صاحب کے لیے بھی موت کا امکان ثابت ہوا نہ کہ سارے صلی اللہ وسلم کی موت ثابت ہوئی کیونکہ دونوں ریسوں کا دبت ایک زمانے کے ساتھ آئے تو ایک زمانے میں جب یہ لوگ آتے گئی ان کو اکٹھا کر کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہوگا مسیح مدیم بھی ایک رسول محمد صلی اللہ وسلم بھی ایک رسول ان دو سے پہلے سارے ہی رسول جو ہیں وہ سارے رسول کیا ہو گئے موت ہو گئے ان دونوں کے لیے موت کا امکان ثابت ہو گیا جب امکان ثابت ہو گیا تو اس کے بعد موت اپنے اپنے وقت پر اتفاق ایسا ہو گیا کہ آج محمد اب استفاد کا سفر بہت پہلے آ رہی ہے اس سارے اسلام کے لیے بہت ہم مانتے ہیں اور ایک وقت آئے گا سفر بھی <تصفح> بہت اگر یہ ہے یا قتل ہو جائے تو کیا تم مردے پہ ہو گئے اور مردے پہلے تو راضم اللہ کا کچھ بگاڑے گا اور ان کریم سزا دیگر شکر کرنے کا شکر کرنے والوں کو تو بات سارا دم سے نہیں ہے کہ جی کے لیے کہ بنے مگر موت اللہ کی عزت سے ہوتی ہے یعنی انسان کے اختیار میں موت نہیں ہوتی انسان کے بس میں موت نہیں ہوتی تو بی دہ کا لفظ اس بات کو تارف کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں اختیار کسی کا نہیں ہوتا تو جب اب تیس سال اسلام نے کہا بی دہ تو مطلب یہ ہے کہ میرا اختیار نہیں. اور نہیں ماد انگے اور کوڑی ان کو مو میں مارتا ہوں اور وہ ٹھیک کس کے ساتھ ہیں اللہ کے اختیار کے ساتھ نہیں ہے کسی نفز کے لیے وہ مرے مگر موت اللہ کی عزت سے آتی ہے ایک دقت ہے مرض اور جو چاہے دنیا کا بدلا ہم اس کو دیں گے اس میں سے اور جو چاہے آہد کا بدلا ہم اس کو دیں گے اس میں سے اور ہم ان قریب بدلا دیں گے شکر کرنے والوں کو غوری نبی قاصلہ ماحول نصیر تجربات کے بعد تہذیب کتاب مومنین صاحبین کا ہاتھ نکل کر کے کتنے نبی تھے اس نبی کے ساتھ مل کر کئی غفبانی لڑتے رہے تھے تو یہ بھی نبی ہے اس نبی کے ساتھ لے کر رب والوں کو لڑنا چاہیے پھر وہ لوگ سست نہ ہوتے تھے اس پر جو ان کو تکلیف آ جائے اللہ کی راہ میں اور کمزور بھی نہ ہوتے اور کابلوں سے دمتے بھی نہ تھے اور انہیں پسند کرتا سفر کرنے والوں تو جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ مل کر ایمان والوں لڑتے سستی بھی نہ آتی کمزوری بھی نہ آتی اور کابلوں پر اس کا گربا گر کی وہ بھی جائے تو وہ دبتے نہیں تھے تم کو بھی کابروں کا گربا ہو گیا اگر کوہ کی لڑائی میں دبنا نہیں چاہیے کمزوری نہیں دکھانی چاہیے اور اللہ پسند کرتا ہے سفر کرنے والوں کو بلکہ جب کبھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا کہ کابڑوں کو گربا حاصل ہو جاتا اور مسلمانوں کو شکت سے دوچار ہونا پڑتا تو پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور پھر وہ اپنے غلطیوں پر نظر غلط کر کے اپنی غلطی کی اللہ سگا مانگتے معافی مانگتے تم کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور اس غلطی کی وجہ سے تم کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے نہ ہوتی ان کی بات مگر یہی کہتے ہیں اے رب ہمارے بخش ہم کو ہمارے گلا اور ہمارے کام میں جو آپسی جاتی ہے اس کو بخش اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہماری فرما بدن پر پس دیا ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ اور اچھا بدلہ آپ کا اور ان کا پسند کرتا دیکھ کرنے والوں یا ندیلا آپ رو اے ایمان والوں اگر تم اطاع کرو گے کاوڑوں کی تو یہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری اینڈ مر بس ہو جاؤ گے تم نقصان والے یہ نہیں کہ یہ لوگ یہ بات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی میں تاریخیوں میں شکست کیوں ہوئی ہے اللہ سے کہتے ہیں میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں تو یہاں مدد کیوں نہیں کی تو ایسی باتوں سے متأثر نہیں ہونا چاہیے لوگ پر ان پہ ڈنڈے کرتے رہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بات پر پیر رہے اے ایمان والوں اگر اتار کرو گے کاوروں کی تو وہ تو تم کو الٹے پھیر دیں گے سارے والے ہو جاؤ اگر بندہ اٹھا پھینکا ہے اور بجائے سکھر اسلام کی سفر کو چار کر گے تو زیر مارک سارے ہی ہے بلکہ اندر ہے تمہارا حمایتی اور وہ اچھا آ رہا ہے قریب ہی ہم کافوں میں روک ڈالیں گے ٹھیک ہے وقتی کامیابی آئی ہے ان کو اس وقت کامیابی سے ان کو بھی نازا نہیں ہونا چاہیے ہم ان کے دلوں کو ملو کریں گے اس واسطے کو شریف بڑا اللہ کے ساتھ اس کو جس کے شریک ہونے کے اندر نے کوئی قریب نازت نہیں کی اور ٹھکانا ان کا آ گئے تو بے زبردست اور برا ٹھکانا جان کا وعدہ کا جو سادہ گھوم فرمایا پورا واقعہ یاد کرو ٹھیک ہے اخیر میں شکست ہوئی ٹھیک ہے اخین میں تکلیف آئی لیکن پہلے کیا تھا پہلے تو وہ وقت آیا میں نے تمہاری خداری مدد کی تھی اور تم قابلوں کو نکار رہے تھے سچا کر دیا تھا تم سے جب تم ان کو کاٹ رہے تھے سے یہاں تک جب تم نے دھندری دکھائی اور ایک بار میں تم نے جھگڑا کیا کوئی کہتا کہ سرے پر قائم رہنا ہے کوئی کہتا ہے سرے سے ہٹ جانا چاہیے نبی رحسل کو جب کامیابی حاضر ہو گئی ہے کہ سرے پر ٹھہرنے میں کیا فائدہ اور تم نے نا کی بعد اس کے کہ دکھائی تم کو وہ چیز جس کو تم پسند کر رہے تھے وہ پسند کس کو کر رہے تھے تو یہاں میں نے نیچے نہیں دیا ہے ان حضام میں شکین غلطی مشرق کا شکست گانا اور تمہارا ان کا رواج یہ بات اُس نے کیا, کیا کی تھی تمہارے لیے جس کو تم پسند کر رہے تھے یہ بات انہوں نے تم کو دکھا دی مشرقی شکست کھا گئے تھے اور تمہارا کیا ہوئے تھا غلبہ ہو گیا تھا کوئی تم میں سے دنیا چاہنے لگا اور کوئی تم میں سے آغم چاہنے لگا کوئی چاہتا کہ ہم مالے منیمت اکٹھا کریں اور کوئی کہتا کہ ہم میدانی جنگ میں ثابت کر رہے جب یہ آیا لاز ہوئی تو حضرت رس اللہ مسعود رضی اللہ و تعارم کا بیان ہے اس آیت کے ناظر ہونے سے مجھے پتہ چلا کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کی خواہش کی ورنہ سے پہلے ہمارا ذہن یہی تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بندہ بھی ایسا بھی ہے جو دنیا کی خاش رکھنے والا ہے تو خلاصہ کلام کا یہ ہوگا کہ یہ ایک وقتی بات تھی یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا کہ وہ دنیا کی خواہش کرتے ہوں اتفاقاً وقتی طور پر خیال آیا کہ یہ مال رحیمت باقی لوگوں لوگ اکٹھا کریں گے تو شاید سارا ان کو نہ ملتے ہے ہاں ہم کو وہاں کو بھی ملے تو کچھ لوگوں نے وقتی طور پر دنیا کی طرف توجہ کر لی غلط افضل مسعود کی اس روایت کو ساتھ ملانے سے صحابہ کے کے مزاج کا پتہ چلتا ہے اگر وہ لوگ دنیا کے ثابت ہوتے تو اب جلدہ مسود جیسا ذکی اور ابدہ رسدود جیسا پکی یہ صحابہ کے کے اس مزاج کو جو بات کا ہے کیوں نہ سمجھ سکا تو معلوم ہوتا یہ مزاج تھا ہی نہ بلکہ یہ گا تھا ایک وقتی واقعہ تھا اور اس جگہ پھر ایسا میں کرنا جو صحابہ اکرام کے کے مزاج کے خلاف ہو وہ معنی ٹھیک نہیں جیسا کہ موسوم صاحب نے میں کیا کہ وہ دنیا جس کی محبت میں تم گرفتار تھے وہ دنیا جس کی محبت میں تم کیا تھے گرفتار تھے وہ دنیا اندر تم کو دکھا دیں تو یہ ایک ایسا کرما اور ایسا منع کیا گیا ہے جس کے پھر جملہ صحابہ کرام رام کا جو اصل مقام ہے اس اصل مقام پر حرف آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھے ترجمے کرتے ہیں لیکن بعض و کو غم ترجمے بھی کر جاتے ہیں پھر اندر نے تم کو اور پر سے پھینک دیا نیم تیا تم تاز تم سے جاتے والا ویسے غلطی اندر نے کر دیا باپ تو جہاں کئی صحابہ کے کی غلطی کا قرآن مجید میں تذکرہ آئے تو ساز معاف کرنے کا بھی اعلان ہو جاتا ہے تاکہ بعد میں ان واقعات کو سامنے رکھ کر کوئی صحابہ کے پر تنقید نہ کر سکے اور اللہ کا ذرا فضل کرتا ایمان والوں پر جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور پیچھے پھر کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے اور تم کو بلاتا تھا تمہارے پیچھے پھر بدلے میں دیا تم کو ایک غم تم نے پیندر کو غم پہنچایا اللہ نے بدلے میں تم کو غم پہنچایا جانے پر غمنا ہونا اور اگر کوئی مصیبت سامنے آئے اس پر بھی پریشان نہیں ہونا اور ایک جماعت کو وہ اونگ ڈھانک رہی اور ایک جماعت کو ان کی جانوں میں پریشان کیا ہوا تھا وہ خیال کرنے لگے اللہ کی سنندے کے نا حق جاحیت والا خیال کہنے لگے ہمارے یہ بھی اس معاملے کے اندر ہو سکتی ہے تو کیا معاملہ سارا اندازہ کے لیے دن میں چھپاتے وہ بعد میں نہیں کرتے کیا کہتے تھے اگر ہماری بھی کوئی بات کرتی ہوتی ہم یہاں مارے نہ رہتے تو کیا اگر اپنے گھروں میں تو نکل آ رہا تھا جن کے لیے قتل ہونا دیکھا تھا اپنے شکاروں پر اور تاکہ جان کے اندر بھی تمہارے میں ہے اور تاکہ نثار بھی تمہارے دل میں ہے اور کی بات دیکھو نا کئی لوگوں کو بڑی پریشانی تھی اور کئی لوگ بڑے منہ بنے جن لوگوں کو ان دلوں میں بڑا اطمینان تھا نا ان کے اوپر بار بار سلاح بندے نے مونگ تاریخی کی تھی اللہ عظیم کہتے ہیں کہ میرے اوپر مونگ آتی اور کئی دفعہ پروار میں نے حاصل کی نہیں تھی تو یہ جو اونچے دبجے کے ساتھ گرام تھے ان کا نہیں ہاتھ تھا کچھ کمزور مانگ والے اور کچھ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی انہوں نے کئی باتیں کی کہ تو تھا پہلے کہ مندیدہ منورہ سے باہر نہ نکلو اور مندیدہ منورہ کے اندر لڑائی کرو ہماری سوتا جو ہوئی ہے تو پھر یہ مصیبت دیکھنی پڑی نا اگر ہماری سنڈی جاتی تو یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑتی تو نمبر زبانی نے کہا حق کر نام میں میرے شاید ظاہر مانا یہ تھا کہ جی آج کو ان کو گربہ ہوگا کیا ہمارے لیے بھی اس معاملے سے گربا پانے سے اللہ کی بندی راسل کرنے سے کچھ ہوگا کبھی ہمیں بھی کامیابی ہوگی تو تم کہو گے سارا مدد میں جب طے کرایا کہ معنی کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے اندر دل میں یہ ہے کہ ہماری چلی نہیں ہم نے کہا تھا کہ یہاں آ کر لڑائی نہ کرو جب ہماری کسی نے مانی نہ تو پھر یو ہی ہونا چاہیے سر لوگوں نے یہاں شکل کرانی تھی تو کہتے تھے اگر ہماری بات مانی جاتی ہم یہاں آ کر قدم نہ ہوتے تو کہ قانون یہ ہے کہ جس آدمی نے جہاں مرنا ہے یا قتل ہونا ہے کوئی وجہ ایسی پیش آ جاتی ہے کہ وہ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تم اگر گھروں کے اندر بھی بیٹھے رہتے نا تو اگر کسی بندے نے قتل ہونا تھا اس میدان میں تو کسی مجبوری کی وجہ سے اس میدان کے اندر آ جاتا اور, اور قتل ہو جاتا تم گھر میں بیٹھے رہنے سے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ بچاؤ ہو جائے گا یہ بات کوئی نہیں جہاں کسی آدمی کی موت لکھی ہے اس دن اس کی موت خام واقعہ ہو جاتی ہے بے شک جو لوگ تمہیں سے میدان جنگ سے ہٹے تھے جس دن دو جماعتوں جہاں آپس میں ٹکرا ہوا تھا ان کو شیتان نے پھسلایا تھا شیطان نے غلطی شیطان نے پھسلایا ایک غلطی کی وجہ سے جو نہیں کی تھی ٹھیک میدان جنگ سے ہٹے کہ کے دلوں کو کمزور کیا دیکھنے والا تھا بندہ والوں اندر کو معاف کر دیا ہے بے سے گندہ بننے والا ہے تحمل والا ایک شخص علاقہ آیا ایک بندہ دیکھا مکہ مکرمہ میں جس سے دین سیکھنے کے لیے کافی سارے بندے اکٹھے ہوئے تھے کہنے لگے یہ برا قوم ہے لوگوں نے نہ پتہ نہیں یہ کہ یہ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں تو لوگ ان کے پاس سے بھی باتیں پوچھنے کے لیے آئے اچھا اچھا میری ملاقات ہو گئی ٹھیک تھی میں بھی کچھ باتیں پوچھتا ہوں آگے بڑھا کیسے لگا میں نے بھی کچھ تک سوالات کرنے ہیں کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ حضرت رضی اللہ ہو رضو بغل میں نبی صلاح اللہ کے ساتھ شریک باقی وہ میں کہا جس وقت میں کہ رضوان ہوئی تو جس جی وقت لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر میپ کی تو اس مجلس میں جب میپ ہو رہی تھی تو حضرت عثمان اس اسمان مجلس کے اندر بھی موجود نہ تھے نا تو حضرت عبد اللہ نے کہا ہاں باقی اس مجلس کے اندر حضرت عثمان موجود نہ کہ تیسری بات ہم بتاؤ کہ بدو اوہر میں جن لوگوں کے پاؤں پھٹے تھے ان میں کیا حضرت عثمان تھے کہ نہ کا تھے واقعی بھی ان کے پاؤں ہٹے تھے اور وہ میدان جنگ سے باہر آ تھے حضرت عمر کے بھی پاؤں ہٹے تھے لیکن وہ میدان جنگ سے باہر نہیں آئے تھے تو مختلف طور پر آگے پیچھے جو بندہ ہو جاتا ہے حضرت عثمان وسیعت کا وہ زیادہ ان یہ میدان جنگ سے باہر نکل گئے تھے کہنے کہ میں ٹھیک ہو بھی نہ پاتے سنتے تھے کہ جو مقامات ہیں فضیلت کے ان میں اگر عثمان شریف نہیں ہوئے اور جو غلطیاں ہیں ان کے اندر عثمان کیا ہوئے شریف ہوئے تو میں آپ کا جواب حضرت عثمان کے نگاہ میں کرمبر خداص السلم کی صاحبادی تھی اور اتفاقاً بیمار پڑ گئی تھی نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ عثمان میرے ساتھ لوگ جو جائیں گے جو ان کو ادر ملے گا تجھے جاندار ٹھہرے ہوئے وہ ادر مل جائے گا اور تو میری بیٹی کی تیمارداری کا تو گویا کہ وہ حقیقہ سن میدان بدر میں نہیں گئے لیکن حکمت چونکہ ادر میں شریف ہو گئے اس واسطے وہ قدری جین کی فہرست میں داخل بی کے رضبان جب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ ایسا آپ ہی بھیجنا چاہا کہ جس کی بات وہ با مکے والوں نکلے تو وہ آپ عثمان ہی تھے ورنہ کسی اور کا استفاق کر دیا جاتا تو جب آپ عثمان گئے ہوئے تھے اس وقت بیت ہوئی لیکن نبی علیہ السلام نے عثمان کو بیت کرنا شریک کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ہاتھ ہے عثمان کا اور یہ ہاتھ ہے لے اور میں عثمان کی طرف سے بیت لے رہا ہوں اور نبی علیہ السلام کا ہاتھ پھر عثمان کے لیے اپنے ہاتھ سے بہتر تھا نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو لوگوں نے بیت کی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اب عثمان کی بیت ایسی ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ہاتھ قرار دے کر بیت کر دی تو یہ تو ان کے لیے بڑی مزید باتی رہ گئے یہ کہ غزوہ احد میں وہ میدانی جنگ سے اٹھے تو قرآن پڑھ پر لفظ برقت کا ہو فن ہوں. یہ غلطی ہوئی تو تھی لیکن قرض نے کیا کر دیے معاف کر تو بہت ایسے واقعات سامنے رکھ کر لوگ اطلاعات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اصل قصہ یہ ہے کہ پرانی مجید کا صحیح مطالعہ کرے نا بندہ تو صحیح مطالعہ کرنے سے کسی قسم کا کوئی اطلاع باقی نہیں رہتا بے شک اللہ بخشنے والا گمر والا ایمان والوں نہ ہو مسلم کے جنہیں گہر کیا اور جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو جب یہ وہ زمین میں مصور کرتے ہیں یا لڑائی میں جاتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس رہتے نا تو نہ مرتے اور نہ کمروتے یہ باتیں کہتے ہیں ये क्यों नतीजा सही है अल्लाह इसको खोज बनाया गया कि दिनों में और अल्लाह ही जिंदा करता है मारता है और वह तरह देखता है अगर तुम अल्लाह के नाम कतल हो जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की तरफ से जो बक्शी जो अरामत है वो फिर तरह सूर्या के बाहर जिसको इकट्ठा करते हैं और अगर तुम मर जाओ या कत्ल हो जाओ तो अल्लाह के बाहर से इकट्ठे किए जाओगे हाँ माँ अरामत है मैं है विनता रहा ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है आपको भी बड़ी तकलीफ आई है صحابہ کے کی غلطی کی وجہ سے لیکن آپ ہے پڑھے گرم غلطی ہوئی تکلیف بھی اٹھائی لیکن آپ اس کے باوجود صحابہ سے آپ منقطع نہیں ہوئے اگر آپ ہوتے سب وہ سب مل تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں غلطی تو انسان سے ہوئی جاتی ہے اگر چھوٹی چھوٹی غلطی پر آپ شروع کرتے تھے تو لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دینا تھا اے نبی ان سے در گزر کر اور اللہ جمیل کے لیے بافی مان اور یہ خیال نہ کر اس دفعہ ان کا مشورہ ٹھیک نہ تھا وہ اندر ان سے مشورہ نہ دیا جائے ان سے ہر بات کے مشورہ میں دیا کرے پھر جس جی وقت تم بات بات کا موقع ادا کر لے تو بھروسہ نہ کرنا پر بے شکا پسند کرتا تو وقت کرنے والوں کو کو اللہ اور بلا بار میں اگر تمہاری مدد کرے اللہ تم پر کوئی بالکل نہیں اور اگر تمہاری مدد چھوڑے اللہ پھر وہ کون ہے تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو وبا کار نبی کے لیے ہوگا یہ واقعہ میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں مدر کی لڑائی میں ایک چیز غریبت میں سے گم ہو گئی کسی نے کہا شاید حضرت نے اپنے واسطے رکھی ہوگی اس پر یہ ناظر ہوا یہ بھی, بھی کہ مارے غنیمت میں سے غالب ایک سرا تھی جو نہیں مل رہی تھی تو کسی کی زبان سے نکلو نفع نکل گیا نبی رس رام مارے غلیمت میں سے اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے نہ کرے یہ عید تھا تو کسی کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ نبی نے اپنے لیے رکھنی ہوگی حالانکہ قصہ یہ ہے کہ پیغمبر اب اگر اپنے لیے کوئی چیز رکھتا تھا نا تو سب کے سامنے رکھتا تھا یہ نہیں کرتے تھے پہلے خدا صلہ وسلم کہ چما چیز نہ کریں کسی کو پتہ بھی نہ ہو میں اس قسم کی غلط بات نبی کے بارے میں کہنے ٹھیک ہو نہیں تب بھی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ پائے تھے فرمایا کہ تم جو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے تھے کیا نبی نے تم سے کوئی ماسک چھپانا تھا تو جب نبی نے تمہارے سے بھی ماسک سیم تھا تو پھر تم کو وہاں سے آنے کی غلط ہوتی قانون یہ ہے کہ جو چھپائے تو لائے گا اس کو جو اسے چھپایا کیا مسئلے پھر پورا دیا جائے گا ہر ایک جی کو جو اسے کمایا اور ان میں ضرور نہ ہوگا دیکھو پیغمبر کے بارے میں ایسے کلمات یہ استعمال کرنے ٹھیک نہیں ہوتے جس سے پیغمبر کا جو اصل مقام ہے اس اصل مقام سے پیغمبر کو کم کیا جائے پیغمبر کون ہے پیغمبر ان کا جیت تو جو آدمی اللہ کی رضا تابے ہے وہ ان جیسا نہیں ہوتا جس پر اللہ کی رضا بھی ہے اور اس پر ٹھیکان جاتا ہے یہ آزاد پیغمبر کے بارے میں ایسے کڑے ماسک استعمال کرنا جس سے پیغمبر کی شانت رات کی بات ہو جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں لوگ کئی درجوں کے ہیں اللہ کے ہاں کسی کا چھوٹا درجہ اور کسی کا بڑا درجہ اور پیغمبر کا سب سے ارجا ترجہ. جب پیغمبر کا سب سے نیچا چلتا ہے تو پیغمبر کے درجے کا لحاظ کر کے قدیمات اپنی زبان سے نکالنے چاہیے اور اللہ دیکھ کر جو کرتے ہیں لگا جمن اللہ مومنوں کو تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایسا پیغمبر انہوں نے ہمارے ہم اندر بھیج کر ہمارے اوپر خدا نے بڑا احسان کیا ہے تو پیغمبر کی آمد کی وجہ سے اللہ کا احسان ماننا چاہیے نہ کسی قسم کی کدے مال استعمال کیے جائے جس سے پیغمبر کا دل احسان کی اندر ایمان والوں کا جب بیجاپور میں ایک رسول انہیں میں سے پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی عدیں اور ان کو سنواتا ہے اور سکھاتا ان کتاب و شریعت اور تاریخ اور تھے اس سے پہلے ان کی گمرائی گئے یہاں ہاں علامہ آلوسی کی کتاب روح المانی سے ایک عبارت میں نے لکھی ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور یہ ایک ہے موبائل دنیا کے اندر بھی ہے شیخ ولی الدین عراقی شیخ ولی الدین عراقی سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا حادث علموں میں قوری سلسم بشرم وبن شرط ان کی سیاد کی ماں نے اور کے پایا مسئلہ یہ پوچھا کہ نبی السلام کے بشر ہونے کا یقین کرنا اور اس بات کا یقین کرنا کہ نبی السلام عربی الدسل ہیں یہ انسان ہر بندے کے مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندے کا ایمان کبھی ٹھیک ہوتا ہے کہ اس بات کو مانے یا یہ بھرنے کے وایا ہے کچھ بندے مانتے ہوں کچھ بندے میں شک نہ بھی مانتے ہو تو کام چل جاتا ہے واہ جاب تو شیخ ولی الدین علاقے نے جواب دیا بے و شک اور حصے ادر کے ایمان یہ ماننا کہ ربی رسم بشر تھے اور یہ ماننا کہ آپ عربی و رسر تھے یہ ایمان کے صحیح ہونے کی شرط ہے سمبا کہا پھر شیخ ملی الدین علاقے نے کہا نوکال شخص البین میرے سارد محمد بن صلی اللہ وَّم اللہ جبیر خان ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ تو مانتا ہوں کہ نبی الاسلام سب لوگوں کے لیے پیغمبر تھے نہ کہ لیکن میں یہ جانتا نہیں یہ نہیں کہتا کہ میں انکار کرتا ہوں بلکہ کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں حل ہوا میں نے مشرق اور میرے منایا کر دے جن ہے کیا آپ بشر ہیں یا فریشدہ تھے یا کہ جنتے کہتا ہے او لا عدمی حل ہوا عربیہ میں نظمے میں جانتا نہیں کہ کیا عربی تھے یا کہ عربی تھے فلا شک کا کافی کفر ہی تو جو آدمی نبی علیہ السلام کے متعلق صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ بشر ہیں یا جن ہیں یا فریشہ ایسے آدمی کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں میں تقسیب ہے قرآن کیوں مسلم قرآن کی تقزیب کی ہے وجہ بھی اور اس نے انکار کیا ہے مارک الگ تک ہو قرون اسلام فل فن انصروں میں اس بات کا انکار کیا ہے جس کو قرون اسلام نے حاصل کیا پچھڑوں نے پیروں سے بسالا معلوموں کی ضرورت اور یہ بات بدا حسن معلوم ہوگی ان درخت سے بدر کام سب काम کو اور کام او کو نبی رسم کا بشر ہونا بھی سب کو معلوم ہے نبی भी کا عربی ہونا بھی سب کو معلوم ہے اور یہ تین ضروریات اسلام میں سے ہو گئی ہے تو اس نے اس بات پر کیا کیا انکار کیا اور قرآن کی تقسیف کی تو پھر اس چیز کے قابل کیوں نہ ہو ولاف کا کتابن اور میں اس میں کوئی اختلاف نہیں جانتا سب کا اس بات پر یقین ہے کہ پیغمبر مشرق اور ربی ہے فلاح قانبی اگر جس آدمی نے یہ بات کہی کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ مشرق ہے یا جنتے یا بچتے اگر وہ نا واقع ہے شریعت کے مسائل سے نا جانے مسالے کا اس کو اس کا پتہ نہیں واضح تعلیم ہوا ہو اس کو یہ بات بتانی چاہیے پتہ جو نہیں ہے کبھی جو ہے مسائل کو سمجھتا نہ نہیں ہے میں اس کو سمجھا دوں دو فرسائن جہاز ہو بات بتا دیتا اگر سمجھانے کے باوجود اس کو بتانے کے باوجود وہ اپنی بات پر ڈٹر رہے تو حکم ناک بکڑی ہی ہم پھر یہ فیصلہ دیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے خاص تو گویا کہ نبیر اسلام کے بارے میں صرف یہ شک گلم کہنا کہ مجھے پتا نہیں کہ آپ جن تھے یا پڑتا ہے یا بشر اس کی وجہ سے بھی علماء نے کفر کا فتوا لگایا ہے اور جو آدمی کھل کر کرمبر کی بشریت کا انکار کرے تو ظاہر بات ہے کہ ریاستی آدمی کے کافر ہونے کے اندر شاق نہیں رہ سکتا اللہ کا نبی آیا ہے انہیں جانوں سے آیا ہے ان پر اللہ کی آجیں پڑھتا ہے ان کو سنبھالتا ہے کتاب کتابوں شریعت اور تاکہ یہ دیر سے پہلے پوری گمرائی ہے اب کو الباس مصیبت کیا جب ان کو مصیبت تم مجھ سے ڈبل مصیبت پہلے پہنچا سکے تمہارے تو ستر سے کچھ اوپر، کئی کہتے ہیں چھتر بندے شہید ہوئے تھے تمہارے تو یہ بندے صرف شہید ہوئے ہیں، تمہارا جو بندہ خاص کی قید میں نہیں گیا لیکن غزلۂ بدر میں ان کے بندے مارے بھی گئے تھے اور کہیں تمہارے قید میں بھی آئے تھے تو تم نے ایسے بری مصیبتوں کو پہنچائی تھی تو جب یہ مصیبت آئی ہے تو انہیں رہا شروع کر دیا کہ کیسی آ گئی ہے یہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے آئی ہے تمہاری بکتی تمہاری مقاط تمہارے رسول بے شک اللہ ہر چیز میں ڈال رہے ہیں اور جو پنچا تم کو جس دن دو جماعتیں لڑی وہ سارا اللہ کی عزت سے ہوا اور تاکہ وہ جانے ایمان والوں کو اور تعلیم جانے کو جو منافق ہیں وکیل نہ لو اور کہا جاتا ہے ان کو آؤ لڑو ادا گینا میں یا کم از کم مدینہ منورہ سے دشمن کو ہٹاؤ کالو لو لالم و تعالم کہنے لگے جی ہم کو لڑائی کرنی آپ نہیں ہے اگر ہم کو لڑنا آتا ہوتا نا ہم تمہارا ساتھ دیتے تو ذہی معنیٰ مجھے لیا حقیقت میں معنیٰ یہ ہے کہ جی اگر ہم اس کو لڑائی جانتے ہوتے نا تو پھر تو آ جاتے یہ لڑائی کا ہے تین ہزار آخروں کی تعداد اور ہماری تعداد ان سے بہت کم یہ تو اپنے آپ کو موق کے موہ میں ہے یہ کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی ہوتی ہے جب برادر کی چوٹ ہو تو یہاں تو برادر کی چوٹ ہے ہی نہیں ان کا پنا بھاری ہے ان کے پاس اتیاس زیادہ ہے ان کے پاس قوت اور طاقت زیادہ ہے ہم نکلے بھی تھے باہر جا کر لڑائی کریں وہاں ہماری ووٹ بھی کوئی نہ ہو پھر بعض کی خالی طور کیا ہے اگر ہم اس کو لڑائی سمجھتے ہوں تو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں یہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب ہوئے بنسپتی مانگ کے اپنے مو سے وہ کہتے ہیں جو دل میں نہیں ساری منائی یہ کہ ہم کو لڑنا آتا نہیں دل میں مناظی ہے کہ یہ لڑائی ہے نہیں اور اللہ بھوک جانتا ہے جو وہ مد ہے جن لوگوں نے کہا اپنے بھائیوں کو اور وہ بیٹھے رہے اگر وہ بھی ہماری بات مانتے تو مارے نمت جاتے دیکھو نا ہم نے جو کہا تھا شہر سے باہر نہ نکلو وہ شہر سے باہر نکلے تو مارے گئے تم گئے اب اپنے آپ سے موت کو ہٹاؤ مگر تم سچے ہو تم رہے نا شہر میں اب ہم شہر کے اندر موت لا رہے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ منازقین میں سے کئی افراد اس رضو مہد کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے وہ کرمیوں سے مر گئے چلتے رہی تو پھر میں آیا کہ ہم موت لاتے شہر کے اندر اور اپنے آپ سے بہت کو اگر تم سکتے ہو وغیرہ سبردن بزرو ہی سے بھی کر پاتا خیال نہ کر ان کو جو اندر کی نارے مارے گئے مردہ بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہر روزی کھاتے ہیں خوش ہے اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے سبل سے اور خوش ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے سے ان کو پتا ہے کہ یہ جو پیچھے ہمارے ہیں یہ بھی ایمان والے ہیں یہ بھی جب آئیں گے نہ میرے جہاں میں تو نہ کو غو ہو غمگی ہوں گے یہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے احسان اور اللہ کے مذہب کی وجہ سے اور اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ادر کو اللہ ضائع نہیں کرتا اللہ کی راہ میں جو قدر ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو اللہ کی راہ میں جو قدر ہو جائے اس کے مردہ ہونے کا اپنے دل میں خیال بھی نہ کرو ایک جگہ لفظ استعمال کیا کہ ان کو گردہ کا بولنا دوسری جگہ یہ لفظ آیا کہ اپنے ذہن میں یہ باغ نہ لو کتنے بندے ہمارے مر جائیں یہ قصہ کیا ہے یہ پرانی مجید میں یہ پابندی کیوں لگائی ہے کرما کہنا بھی نہیں اپنے دل میں یہ خیال لانا بھی نہیں دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ بات آئے نا کہ فلا میدان کے اندر ہمارے اتنے بندے قتل ہو گئے اور گریا سے چلے گئے تو یہ بات دیر میں جب آئے نا تو بندے کے دل میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کرتا ہوں تم نے تو وہ جنگ دیکھی نہیں نا سن پینسٹھ کی اور ہم نے وہ سن پینسٹھ کی جنگ دیکھی ہے نا تو سن پینسٹھ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے تھا سن پینسٹھ میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو ریڈیو اسٹیشن اور ہم ریڈیو سنتے تھے کیونکہ خبریں معلوم ہو جائیں پتہ چلے کیا ہوا ہے تو یہ بتایا جاتا تھا آج انڈیا والوں کے اتنے لہاز گرا دیے ہیں آج فلاں جگہ پر انڈیا والوں کے اتنے ٹینک تباہ ہو گئے ہیں آج فلاں میدان میں انڈیا والوں کی فوجیں ان کو زبردست یعنی نقصان ہوا تو جب یہ باتیں ہوتی تھی تو کیا پاکستانی فوج ان کو نقصان کو نہیں ہوتا تھا نقصان ان کو بھی ہوتا تھا ان کے بھی ٹینک تباہ ہوتے تھے اور بعد و ان کے ہوائی جہاز بھی رائے جاتے تھے لیکن پورے سترہ دن جب تک جنگ جاری رہی ہم یہی سنتے رہے کہ اتنے انڈیا کے جہاز تباہ ہو گئے اتنے ٹینک تباہ ہو گئے کیوں اس واسطے کہ اگر یہ لبل جہاز ہے کہ ہمارے اتنے جہاز ضائع ہو گئے ہمارے اتنے ٹینک تباہ ہو گئے تو پھر قوم کا مراٹ ٹھیک نہیں رہتا لوگوں کے دلوں کے اندر کے نظر آتی ہے پسندی کہ بارے کیا ہے نقصان تو جس وقت امتزاب ہے وہ حضرت فضل کی بات ہے اس موقع پر وہ آج ناز ہوئی ہے اب ایسے کرنے اسے پہلے آئی ہے لیکن اس موقع پر صرف چودہ آدمی یہ مسلمانوں کی کیا ہوئے تھے شہید ہوئے تھے تو انما یہ نفظ اپنی زبان پر لا ہی نہیں رہے کتنے بندے ہمارے مر گئے کیونکہ جب یہ نفظ اپنی زبان پر لاؤ گے نا تو پھر مسلمانوں کی طبیعت میں بوجھ پیدا ہوگا پریشانی پیدا ہوگی اب چھتر آدمی مسلمانوں کے شہید ہو گئے کہا نبل زبان پر بھی نہ لاؤ اور دن بھی یہ نفز نہ اپنے زیر میں یہ بات دائر نہ کرو کہ ہمارے ذریعے بندے کیا ہو گئے قطر ہو بس یہ مقصد ہے اس کا پھر جب یہ بات کہی تو ایک اور بات بھی ساتھ گئے ان کی جو ایک حجاب ہے اس کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس واقعات کر کے کی کیا تھا کہ وہ بنے بھی ہیں شہید بھی ہوئے ہیں گبر بھی کیے گئے ہیں ان کی عورتوں سے نکھا بھی ہوئے ایک دم گدرنے کے بعد ان کی جائیداد تقسیم بھی ہوئی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ نفق کہنے سے یا دل میں یہ خیال لانے سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہے اور انسان کی طبیعت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے تو یہ نفق کہنے سے منع کیا اور دل میں یہ خیال لانے سے منع کیا لیکن شادی دوسری بات کے لیے ان کے لیے ایک حیات بھی تو ہے اب وہاں دوسری جگہ یہ نفس آئے اور میں نے وہاں ذکر کیا تھا حیات کا ذکر کر کے ساتھ اللہ نے یہ برمایا کہ حیات ہے لیکن وہ حیات حوال سے معلوم ہونے والی حیات نہیں شعور کہتے ہیں اس کو جو حواز سے معلوم ہو تو یہ بتا دیا کہ ایک حیات ہے تو یہ جس میں بندہ خیال کرے نا کہ ہمارے اتنے بندوں کو اتنا مرتبہ مل گیا اتنی شان مل گئی تو پھر بندے کا دل بڑھتا ہے اور اگر یہ لفظ ہو نا کہ ہمارے اتنے بندے مارے گئے تو دل میں کیا پیدا ہوتی ہے منظوری پیدا ہوتی ہے فرمایا حیات ان کو حاصل ہوئی ہے لیکن وہ حیات ایسی ہے جس حیات کو تم اپنے حوال سے کم سچے معلوم نہیں کر سکتے وہ بولتے نہیں کہ سن لو ان کے جسم کے اندر وہ حرارت نہیں کہ تم ان کے جسم پر ہاتھ لگاؤ تو حیات معلوم کر لو یا وہ چلتے پھرتے ہوں تو دیکھ لو ان کے حیات تو ایسی حیات ہو نہیں ہے یہاں آ گیا حیات ہے اندر علبے بھی ان ان کو کھانا اپنے رب کے پاس ملتا ہے تو حیات کے نوازے میں سے اتنا کھانا تو کہہ دیا کھانا کھاتے تو ہیں لیکن یہاں کا کھانا نہیں ہے وہ کچھ اور قسم کا کھانا جو ان کو وہاں ملتا ہے یہ تو پرانی مجید کے اندر کچھ اشارات آ گئے اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ صحابہ کرام کی یہ دیر میں بات آئی کہ اللہ ان کی حیات کا ذکر کرتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ حیات میاں والی تو ہے نہیں کیونکہ اگر دیا والی حیات ہوں تو پھر اس کی کفر تفر کا کیا سوال ہے دنیا بھاری حیات ہو تو ان کی عورتوں سے گزرنے کے بعد نکال کیا سوال ہے تو صحابہ کے نام نے حیات کی تفصیل پوچھی نبی رسلام سے نبی الاسلام نے اس حیات کی تفصیل فرما دی یہ تفصیل تصیر ہے آیت کی تفصیل میں کہتے ہیں اداک مسلموں کی صحیح ہی. یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں یہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر یہ کتاب روایت کیا نقل کی ہے چلیے اس میں یہ ہے کہ ہم نے احمد اللہ سے پوچھا اس کے بارے میں فکالا ہم نے پوچھا تھا نبی نقام سے, سے اس بارے میں پکا لا تو نبی وام پر ان کی روحیں سبل پرندوں کے پولوں میں چلی جاتی ہیں اور ان کے لیے کم دیلے ہیں انس کے ساتھ جنت میں چلتے ہیں جہاں چاہیں اور پھر ان کم دلوں میں جا ٹکانا بگڑتے ہیں رب تعلا نے ان کو جھان کر دیکھا اور تھا کسی چیز میں خواہش کرو پولوں میں ان کو جگہ دے کر سبل پرندوں کے پولوں میں جگہ دے کر تو جنگل میں ان کو کھانے کے لیے کھلی چھٹی ادھر نہیں دیتی اللہ نے کہا کیا کسی چیز کی خواہش کرتے ہو مقابل ہوں انہیں نہ بخشا چاہے جنگل میں جانتا ہے کرتے پھرتے ہیں تو تین دفعہ اللہ نے یہ بات مجھے پوچھی جب انہیں یہ معقوب کیا کہ بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے تو کہنے لگے یاد رمبے تو ریلو اے میرے داد ہم بیرے چاہتے ہیں کہ ہماری روح کو ہمارے جسموں میں واپس کریں دوں تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو جائیں تو گیا کے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری روحیں ہمارے پہلے اجساد میں جن اجساد میں پہلے ہماری روحیں تھی اور ہم اجساد میں روئیں ہونے کی وجہ سے تیری راہ میں ڈرتے تھے انہیں اجساد میں ہماری روحیں لوڑ پائی ہیں لیکن یہ ان کا مطالبہ برا نہیں ہوتا اچھا جی دوسری حقیقت عرب سے جو آدمی بنتا ہے اور اگلے جہاں کو اچھائی ملتا ہے تو وہ دنیا میں نہیں آنا چاہتا شہید یہ کہتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں آئے یا دنیا میں اسی طریقے سے کہ بھائی اس کی روح آ جائے جس میں پاس کی روایت وہ اپنی ملا مخصوص کی روایت یہ بھی اب کیا ہے نبی علیہ نبیلام نے شاد بایا جب تمہارے بھائی کو اس کی لڑائی میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روح دی سبل پرندوں کے پہروں میں اور وہ جنگل کی نہروں میں جاتے ہیں اور اس کے بھاگ کھاتے ہیں اور کچھ نیندیں سونے کی عرض کے سائے میں وہاں جگہ پکڑتے ہیں ان کا کھانا بھی اچھا پینا بھی اچھا سونے کی جگہ بھی اچھا تو انہوں نے کہا ہے کاش ہمارے بھائیوں کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ اندر کیا اچھا معاملہ کیا ہے تاکہ ہمارے بھائی یہ ہاتھ سے میرے پسی نہ کریں اور جنگ سے پیچھے نہ ہٹے اندر نے کہا کہ میں تمہاری بات تمہارے بھائیوں تک پہنچاتا ہوں پھر یہ ایس ماد ہوئی حضرتیں ایشا کہتی ہیں کہ نبی رس رام نے کہا جادر کو جادر میں تجھے کچھ خبریں سناتا ہوں گا با ٹھیک بات تجھے پتہ ہونا نہیں ہے کہ انداز نے تیرے باپ کو دی زندگی اور کہا مجھ سے آسمیں کر تو کہا اے اللہ نے پوری بات نہیں کر کے آیا تو مجھے دنیا میں واپس کر پھر میں دوبارہ جا کر گندگی بھی کروں اور پھر بنا میں دوبارہ شہید ہو جاؤں اللہ نے کہا یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ ایک دفعہ جو میرے جہاں بھی چل جائے تو پہلے قیامت پہلے ان کی آمد اور اس سے پہلے پہلے واپس نہیں آتا ایک اور روایت ان پاس کیا ہے جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے اس کے قریب پھر رضاپور کو جلن سے بہتر ادایات صبح اور شام کہتے ہیں یہ روایت اس کے نقل کرنے کے اندر مفاد دیتا ہے اس کے بعد ایک سواب کا جواب تو خلاصہ کلام کے لیے برا کی شوادات کی خواہش ہے کہ ہمارے روح کو ہمارے بدروں میں ڈبایا جائے لیکن ان یہ خواہش پوری نہیں ہوتی البت کی روحوں کو سبل پرندوں کے پیٹوں میں رکھا جاتا ہے اور وہ جنت کے اندر جلتے ہی چلتے ہیں تو ایک تو یہ احادی سے رسول سامنے آ رہی ہے اس کے یہ شاہ عبد العزیز کا موقع سے بھی راہ کا ہوتا اللہ کل میں جو ختم ہو گیا اس کو نہ کہو یہ دوسرے پارے کی جو آیا ہے اس پر انہوں نے کام کیا ہے کے ہو ز کہ جو آدمی بیتی گئے روحے بدل روح سدرے روح جدا بھی شوال کوئی آدمی بنتا ہے تو روح کی بدن سے الگ ہو ہے اور اس موت کا یہ مطلب کہ حص نہیں حرکت نہیں اراف نہیں جسم ان کو فرور نہیں تو جب روح جدا ہو جائے تو یہ بات آ ہی جاتی ہے لیکن یہ بات ہنر آتی ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آرے روح را دو مہینہ موت مارے بیچ والا روح تو حالے کی زندہ بدن حالے کا مردہ تو پھر روح کی موت دو وجہ سے ہوتی ہے اصل میں تو رو زندہ ہے نا لیکن دو وجہ سے کیا ہوتی موت ابر آ کے بعد مبارکت بدل اب ترقی بار میم کہ روح کی جو ترقی ہے وہ ختم ہو جائے جب تک روح کا مدن کے ساتھ ادھر کر مال کر کے روح ترقی حاصل کرتا ہے مر گیا تو ترقی آگے کرنا روکیا دوسرا یہ کہ کھانے پینے کی جو نسلیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ مدن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے تو جس وقت مدن سے روح الگ ہو گئی تو یہ نسلیں حاصل نہ ہوئی تو گویا کہ یہ کہا گیا کہ یہ میتھ ہے تو یہ گوا کہ دو قسم کی روح کی کیا ہوتی ہے بہت بہت ہوتی ہے تمسو آپ کھانے پینے کی وہ نہیں ہوتی اور وہ ترگی ہوتی جاتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ بلکہ ایشا زندگان کے در ترقی و تلاؤ کے نظر و سوابند یہ جو شہید ہیں ان کی روح کی ترقی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ ترقی میں رہتے ہیں چنا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی مرے اس کا عمل ختم لیکن مظاہر بھی خریدتا اس کا مل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے چونکہ روح کی ترقی جاری رہی تو ترقی جاری رہنے کی وجہ سے شہید کو زندہ کہا باقیوں کی روح بھی زندہ ہے لیکن ترقی ختم ہو گئی اور ان کی روح زندہ ہے اور ترقی بھی کیا ہے جاری ہے اس واسطے شہید گنڈا کہا گیا زندہ کہا گیا دوسری بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کی روح جب زندہ ہوئی تو کھانا پینے کی ضرورت ختم ہوگی لیکن یہاں یہ ہوگا کہ ان کے کھانے پینے کی ضرورت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے کہ ان کو ایک نئے اجسان مل جاتے ہیں سر ابدانے دیگر ان کی روح کو دیگر ابدان کے ساتھ سمندی کیا جاتا ہے ان ابدان کے ساتھ سمندر کو کر کھانے پینے کی ضرورت حاصل کرتے ہیں جب کھانے پینے کی روح کو ضرورت حاصل ہو رہی ہے بدن کے ساتھ منتظر ہونے کی وجہ سے اس واسطے کھا پینے کو گرد کیا ہے تو گویا کہ شہید کی بھی روح زندہ ہے دوسرے لوگوں کی بھی روح کیا ہے زندہ ہے لیکن باقی لوگوں کی روح کو منظر ہوتا کہ کیونکہ ترقی ختم کھانے پینے کی تو ختم ان کی روح اس میں ترقی بھی ہے اور کھانے پینے کی نزت بھی ہے دوسرے ابدان کے ساتھ لا کر یہ نہ کہ پہلے ابدان کے اندر واپس آ کر بلکہ دیگر ابدان کے ساتھ لا کر کھانے پینے کی نظر بھی کیا ہوتی جی آ اس واقع کر کے سرکار آگے زندہ دا یہ دو باتیں ہوئی اب میرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بات ہے اس میں علامہ اروسی صاحب نے روح المانی میں بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کی ہے اس لاہ نا وا کے تفصیل میں زہابہ کثیر من نہ صرف اکثر صرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیات جو ہے یہ حقیقی ہے بے روح ہے بند جسم اور یہ حیات روح اور رو جسب کے ساتھ ہے اکثر سرف کہتے ہیں کہ یہ حیات حقیقی ہے اور ہے بھی ساتھ روح اور جسب کے کئی سارے لوگ علامہ آلوسی کی یا دیگر کتابوں کے یہ الفاظ منظر مطلب کر دیتے ہیں کہ یہ حیات حقیقی ہے اور روح اور جذب کے ساتھ ہے لیکن آگے جو وضاحت کی ہے انہوں نے میں تمہارے سب نے پڑھ دیتا ہوں اس وضاحت کو پیش نہیں کرتے اور جسد سے پھر عام طور پر, پر یہ جی سمجھے جاتا ہے کہ جسد سے مراد واد یہ جسد ہے یہ جو انسان کا دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے جسد ہوتا ہے تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھنے کو علامہ آلوسی بھی کہتے ہیں کہ اکثر کا مطلب یہ ہے کہ حیات حقیقی ساتھ روح اور جسد کے آہا. یہ ایک مطلب ہو گیا دوسرا مذہب حیات روحانی دو ہو گئے تیسرا مذہب بنقی کا آیات ہے ہی کوئی نام نہ نا روح اور جسد کی اور نہ صرف اور روح کی اہم راہ کا من یہ کریں گے یو یونہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن اچھا جی تو اگر, اگر انہیں قیامت کے دن زندہ کیا جانا ہے تو اب کیوں کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں کہتے ہیں قرآن میں نہیں جاتے غلط فران نہیں میں ہیں حالت انہیں نہیں میں ہونا ہے پنجات ذہین ہیں حالانکہ انہیں گنجاتی ذہین میں ہونا ہے تو ایک بات ہونے والی ہوتی ہے لیکن کیونکہ یقینی ہوتی ہے تو اس کو یہ تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہے بعد نے کہا کہ حیات حقیقی ہے ہی کو نہیں نہ روحانی اور نہ اسلامی بلکہ ذکر جمیل ان کو حاصل ہے تو یہ حیاتیں ہو ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں تو یہ حیات حقیقی ہے ہی نہیں بلکہ حیات ہے چار قول ہو گئے اصم نے کہا کہ موت ہے گمرائی اور حیات ہے ہدایت مطلب ہے تم ان کو گمراہ نہ کہو بلکہ کہو اچھے بندے تھے نیک لوگ تھے سبھی بات کہتے ہیں کہ یہ مختلف پانچ قول ہو گئے دیکھ پہلے دو قول ان کے علاوہ باقی تینوں کال تم بول آزادی حقیقی میں روح بل جسن وہ بھی ٹھیک ہے یا حیات رانی والا کال بھی کیا ہے ٹھیک ہے باقی تین کال کیا ہے بہت ہے مشہور یہ ہے کہ پہلا کال وادی ہے یعنی حیات حقیقی میں روحے والد جسد آجاد حقیقی ہے ساتھ روح اور ہو جسن لا کے نہ ہو مرادی بن جسن لیکن یہ اختلاف ہے کہ جسد سے مراد ہو کیا ہے بعض لوگوں نے تو یہی جزب مراد کیا ہے بعض لوگوں نے تو یہی جزب مراد دیا ہے بعض لوگوں نے کہا جست اور ہے اور پرندے کی شکل کا ہے جس سے روح مقمل ہوتی ہے اور وہ یہ ربحثے جو عبداللہ بلکام بن مالک سے ہے کہ جو آزاد کی ارواح سبل پرندوں کی سلکوں میں ہیں جنم کی کن میں لگتی ہیں کہا آپ آن کے اندر ان ارواح کو افزاد میں قیامت کے دن واپس کریں بات یہ دوسرا جسد ہو گیا بعد میں کہا یہ جسد اور بعد میں کہا دوسرا جسد تیسرا قول بعد میں کہا جسد تو اور ہے لیکن وہ پرندے کی شکل کا نہیں بلکہ ان کا جو دنیا کے اندر جسد تھا اسی کی مثال ہے سمجھی بات دیکھیں جسد کیا ہے اور ہے یہ تین قول ہو گئے جسد میں یہی جسد پرندے کی شکل کا جسد یا یہ کہ عالمی مثال کا جسد کسی شکل کا یہ تین کال ہو گئے نسل میں یہ سارے کال نقل کر کے کہتے ہیں کہ بدن یہ امید اور کم ہو جائے میرا دل اس بات کی طرف باعث ہے کہ یہ جو بدن ان کو ملتے ہیں ان کو ان ابدان کے ساتھ پوری مشاورت ہوتی ہے سال مثال میں جو بدن ملتے ہیں تو اسی بدن کے ساتھ مشاغل ہو جائے باقی رہ گیا حدیث میں ان کو تیر کے ساتھ تعبیر کرنا تو جیسے تیر جلدی کبکا تھبکا پھرکا ہے اس واسطے کر کے وہ بھی چونکہ جسد ایسے ہیں جو کہ تیزی کے ساتھ آتے جاتے butterfly... ہیں اس واسطے تو گویا کہ جسد کے اندر تین یہی جسد پرندے کی شکل کا جسد یا اسی شکل کا جسد انہوں نے ترجیح دی ہے کہ ہے تو دوسرے جہاں کا جزد لیکن ہے اسی شکل کا ادیب میں جو پرندے کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے وہ اس واسطے کر کے جمنے پھیلنے میں تیزی ہے جیسے کہ پرندہ تیزی کے ساتھ سب کا برقا ہے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ایک جی اور بات حقیر میں کر رہے ہیں اب پر دور ہو کہ حیات حاضر دس رویم یہ دور کرنا کہ یہی دس ربیم جو ہے اس میں ہزار جاتی ہے کہتے ہیں بینکم لیکن زیادہ کا بینگم اندر کی قدرت سے یہ بات محکوم نہیں تاکہ لہ سائے کثیروں حاضر لیکن یہ کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں اپنا کال تو میں نے بتا دیا نا کہ جسد اور ہے اور ہے اسی چکر کا اور یہی جسد جو کہ دنیا کا جسد تھا اس میں حیات آ جائے قدرت تو ہے ادھر کی لیکن یہ کال کرنے کی ضرورت نہیں غلط بھی یہ مزید وب میں اور اس جسد میں حیات کا کال کرنے میں کوئی زیادہ فضیلت نہیں آ جاتی غلط ادیب و منگاتے ہیں اور اس کال کرنے میں یہ بڑا احسان بھی بنتا بلکہ میرے خیال میں یہ اگر کور کرو گے اور لوگوں کے سامنے یہ بات کہو گے کہ یہی جذب جو ہے اس کے اندر کیا غلطی حیات تو اکاؤ اور دہی بدلاور لگوں کے نیچ بے شکوبے والا کام تو کمزور ایمانداری سلوک میں پڑیں گے اور ابام میں پڑیں گے اور ہم ان کو مقرر کریں گے حالانکہ ضرورت نہیں اس قور کی جس قور کے قائل کو وہ بے وقوف کہیں گے جس قور کے قائل کو کیا کہیں گے بے وقوف کہیں گے ہم کہیں گے کہ یہ مانو حالانکہ وہ سبھی کہ بدلے سارے مر گئے اور یہ قبروں کے اندر سفر بھی ہو گئے اس بدن کے اندر کب حیات ہے ہم کہتے ہیں مانو مانو وہ کہ بڑا بے وقوف آدمی ہے جو ہم کو اس جسد کی حیات منواتا ہے بات تو گویا کہ جسد کا نفر تو یہ دائر ہیں لیکن ان کی ترجیح یہ ہے کہ یہ جسد مراد نہیں اور کئی سارے لوگوں نے علامہ آدو کی کے حوالے سے وہ پہلا سفر دیکھ دیا ہے کہ حقیقی روح جسن اگلی وضاحت نہیں کی جو خود علامہ آدو سی صاحب کی وضاحت کی ہے تو ظاہر آباد جس آدمی نے پہلا سب دیکھا ہے اس آدمی نے دوسرا سبا بھی کتاب کا دیکھا تو ہے تو یہ پھر ایسا ایسی بات کرنا ظاہر بات ہے علماء کی شام کی مز کم کیا ہے خلاف ہے میں تو سے زیادہ لمبا شدید نہیں بولتا کتنی بات ضرور کرتا ہوں جو رواز نشان کے یہ بات چلا اب آخری بات بھی سن لو ح ثابت جس حیات کا تذکرہ حادی کے اندر ہے نہ پرندے دے دو یا یادے میں شادیا دے دو کیونکہ یہ بھی خوف ثابت ہے تو اس کا انکار کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں لیکن یہ بات آئی ہے جو اتا کے بارے میں سمجھ رہا. یہ بات کس کے بارے میں آئی ہے شہدا کے بارے میں آئی ہے یہ شوہدا مرتبہ جو پیغمبر شہید نہیں اس کا بھی مرتبہ شہدا سے کیا ہے اونچا ہے اللہ تعالی نے شہدا کی حیات دو دفعہ بیان کی ہے انبیاء کی شہادا انبیاء کی حیات ایک دفعہ کا بیان نہیں کی میں قدیم پر تو میرا وہی خور ہے میں نے پہلے کر دیا کہ شہادا کی حیات بیان کرنے کی ضرورت تھی انبیاء کی حیات بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ شوہادا کے کی مرنے کا طور کرنا یا ان کے مرنے کو دیر میں لانا اس سے طبیعت کے اندر کمزوری واقعہ ہوتی ہے اس واسطے شہادا کی حیات اللہ بیان کی ہے اور انبیاء کی حیات اللہ نے بیان نہیں کی ایک اشتدار یہ ہوتا ہے میں اس اصدار کا کچھ زیادہ منقر تو نہیں لیکن ایک اشکال ہے کہ جب شوہ کے لیے حیات تو پھر انبیاء کے لیے پتری کے اولا حیات اور یہ نرارت النق تو آپ کو یہ پتا ہے الجا جن سے عمل جدا ہوتی ہے جیسا کسی انسان کا کیا ہوتا ہے عمل ہوتا ہے تو جنہوں نے قربان کی جان اللہ نے کہا یہ سلدہ سمجھی بات جنہوں نے اپنی جان دی ادا نکال دوں گا کیوں اس واقعے کے جب یہ بن عمل ہے تو پھر یہ شواگات کے ساتھ بات خاص بنتی ہے یہ آگے نہیں چلتی سمجھی بات کہ یہ بات پر شوہدات کے ساتھ کیا بنتی ہے خاص کیونکہ جیسا عمل ہو کسی آدمی کا ویسی اس کی کیا ہوتی ہے نظاہ ہوتی ہے ان کا یہ عمل ہے انہوں نے جالی قربانی کیس کی اللہ نے کے خاطر کے لیے کیا ہے زندگی ہے جب یہ بات ہے تو آگے بات تب چلے کہ پھر اس چیز میں اور یہ ثابت ہو حالانکہ یہ تو جان قربان کرنے کی بات تھی تو جہاں جان قربان کرنے کی بات ہے یہ بغیر اس کے ساتھ کیا ہے دیکھ کر اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے گی خاص نہیں تو مجھے بڑا اس سے اشکار تو ہے مجھے لیکن مجھے کوئی زیادہ انکار اور افید نہیں ہے البتہ اتنی بات ہے کہ پھر جیسی حیات شہادا کی ثابت ہو ویسی حیات ہی وہاں بھی پھر ثابت کرنی چاہیے شاہزار کی حیات ایک بدل ثابت ہوئی ہے تو لہٰذا اگر انبیاء کی حیات درارت عمر سے ثابت کرنی ہے تو پھر وہ حیات بدل ہی ثابت ہونی چاہیے وہ حیات پھر بھی ثابت نہیں ہونی چاہیے اول تو ادھر یہ بات جاتی نہیں ہے اور وہ حیات امبیا کا مسئلہ الگ طریقے سے ثابت ہوگا لیکن اگر ان آیات سے ثابت کرنا ہے تو ان آیات کی تفسیر میں کیونکہ حیات بذعی کا ذکر ہے تو اب ابیا کے لیے جو حیات ثابت ہوگی وہ بھی پھر حیات بضحیہ ثابت ہوگی حیات الیہ ثابت نہ ہوگی. ہوگی اور حیات بضحیہ یہ اصل ہے اس اصل حیات کو ہم مانتے ہیں اور جو اصل لگیں ہم اس کا انکار کریں تو جو اصل حیات کا معنے والا ہے حیاتی وہ ہے اور جو وقت حیات کا معاملے والا ہے وہ پھر حیاتی نہیں تو یہ ہمارے اوپر ایک قسم کا الگزام لگا کر ہم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ حیاتی نہیں بلکہ مماتی ہیں اصل میں حیاتی ہم ہیں کیونکہ جو صحیح حیات ہے پلمبر کی اس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور جو حیات ثابت نہیں وہ تو صحیح ہو رہی اور جو اس آدمی کو صحیح کا غائب ہو وہ تو پھر مماثی مر وہ تو میرے ہے ہی نہیں وعاف ہوتا جواب میں آ سکوں جس آدمی کو زندگی زیادہ ملے ایک آدمی پہلے شہید ہو گیا جس آدمی کو زیادہ زندگی ملے اس نے ایک آماز کر کے درجہ کر کے ان کا حاصل کر لیا لیکن اونچا درجہ ہونے کے بعد شہید ہے بے شک اس سے کم درجے میں لیکن شہید کو اس کم درجے میں جو خصوصیت حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے درجے کو اونچے درجے میں ہوتی ہے وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی اس اعتبار سے شہادت کا مسئلہ مطلب ایک لحاظ سے اونچا اور ایک لحاظ سے زندگی کے اندر آماد ان کا ہے بسم اللہ الرحمن اللہ دینا ہو سواد مہا سا سوندین الله روند پکشم لکیلے مچھلوندی ولا ان نماز شہد والے خبر کو یا گلاک قابو کا پورے یہ پہلی آیات میں حیات شوہدا کا ذکر ہوا اور کہا کہ ان کو بہتر خیال بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے عام کو رکھ ملتا ہے تفصیلات اس کی پر میں نے کچھ نہ کچھ ذکر کر دی تھی اور بھیاتی شہرا کس قسم کی ہے اس کے بارے میں جو کہ کرمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ثابت ہیں اور جس کو تقریباً ساری امت نے تسلیم کیا ہے وہ میں نے باتیں بیان کر دی تھی آخر میں ایک روپہ آیا تھا بعض احادیث کے متعلق تو باپ تو اتنی بڑی کوئی نہیں میں نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ حیات جو اس سے اگر اگرچہ میرے نزدیک حیاتِ امیا پر استضار کرنا پرانی مجید کی آج سے یہ تو بظاہر ٹھیک نہیں بنتا لیکن اکثر و رما استضار کرتے ہیں <تصف> البتہ سب اکثریت اور کی حیات انبیاء کی قائل ہے تو ہم بھی حیات انبیاء کے قائل ہیں اس کا انکار کوئی نہیں لیکن حیات جو ہے وہ عالم برس کی ہے جب تک اس دنیا میں تھے تو دنیا کی زندگی تھی جب اس جہان سے چلے گئے دوسرے جہان میں پہنچ گئے عالم برس میں تو عالم بزرخ کی زندگی ہو گئی کل آخرت میں بھی زندگی ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات سنوائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو چناؤ دیا ایک طرف ہے دنیا اور ایک طرف ہے آفرت اس نے بجائے دنیا کے آفرت کا چناؤ کیا تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی واضح طور پر کہ مجھے مسیح حیات دنیا حاصل رہنے کا یہ پیشکش کی گئی لیکن میں اس کو قبول اور نہیں کیا تو جب نبی السلام نے خود حیات دنیا کو قبول نہیں کیا تو پھر ہم کو بھی مناسب ہے کہ آپ کے لیے یہی لفظ استعمال کرنے کے حیات بربیہ ہے نہ کہ حیات دنیا ہے پھر نبی علیہ السلام کو ایک مقام بھی دکھایا گیا اور کہا کہ آپ نے بھی اپنی عمر پوری نہیں کی جب آپ اپنی عمر کو پورا کر لیں گے تو یہ مکان آپ کو مل جائے گا نبی علیہ السلام کی خواہش ہو گئی تھی کہ میں اس مکان کے اندر چلا جاؤں لیکن آپ کی خواہش تب پوری ہوگی جب کہ عمر آپ کیا کرنے کے پوری کر دیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ عمر آپ نے اپنی پوری کر لی تو آپ اس کو وہ مکان جس کی آپ کو خواہش کی حاصل ہو گیا اور وہ آرمی بزرخی آئے اور پھر نبی نے سلام سلام کے یہ الفام اگر کیے جاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اللہ عمر رفیق آلہ اے اللہ مجھے اب اوپر کی مجلس میں جانے کی شوق ہے میں اوپر والی مجلس میں جانا چاہتا ہوں تو پیغمبر کا مقام باقی سارے لوگوں سے اس جہان کے اندر پہنچا ہوتا ہے اور وہاں پہلے بھی کئی دیکھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان کی رفاقت حاصل ہو جائے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے جسل تو آپ کا اس قدر کے اندر مضفون ہو گیا تو ظاہر بات ہے کوئی چیز تو ایسی ہے نا جو کہ رفیقی آدھا کے اندر پہنچے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ بارا ہے باقی او لمبیاؤ احیاء نبی سمندہ ہیں قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس روایت کے نظر کرنے کے اندر اللہ ایک غلطی علماء مانتے ہیں کہ میں روایت ایک صرف اتنی کچھ تھی کہ حضرت سے مساجد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا تو بات تھی موسر علیہ السلام کی اور اجداد بن اسود نے اس کو کیا کر دیا عام کر دیا تو اس واسطے کر کے اس روایت کے اندر بلتی ہے اور میزان کے اعتداد کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس روایت کے اندر نکارت پائی جاتی ہے تو چلو روایت اگر ٹھیک بھی ہو تو دوسرے جہان کے اندر پلمبر کی زندگی ہم مانتی ہے اور پھر عالم برقت میں امسادی اجساد جو حاصل ہوتے ہیں نبیوں کو ان امسادی اجساد کے ساتھ ان کا نماز پڑھنا اس کے اندر کوئی بہت بھی نہیں ہے اگر علیہ السلام بھی اگر نماز پڑھ رہے تھے تو مثادی جسم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے نہ یہ کہ یہ جو جسد خاکی ہے اس کے ساتھ وہ کیا پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہوں کیوں وہ نمازی کہتے ہیں کہ جیسے شہداب ہو مسادی اجساد وسیب ہوتے ہیں تو امبیاہ کے رام کی ارواح کو بھی مثالی انصاد نصیب ہوتے ہیں لیکن یہ جو شعادا ہیں ان کا مرتبہ کم ہے اور انبیاء کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے تو یہ جو شعادا ہے ان کو جو مثالی اجسال ملتے ہیں تو ان کو تیر کے ساتھ تعبیر کر کے ان کی مادیت کی طرف زیادہ اشارہ ہو گیا انبیاء کو جو انصاد مثالی ملتے ہیں وہ مزل مصق اور کافور کے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے اندر خشبو والا پہلو زیادہ ہے اور اس کے اندر مادی والا سمادی ہونے والا پہلو والا کیا ہے کم ہے اور ان کے اندر پھر تحران کی طاقت بھی بہ نسبت شعبہ کے جو انساد مسادیہ ہیں ان میں جو تحران کی طاقت ہے اس سے ان کے اندر تحران کی طاقت بھی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو بس یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں ان کا نہ انکار کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا بھی اسی طریقے سے ہے حضرت یون صلی اللہ علام کو بھی عالمی مثال کا اندر نبی السلام نے دیکھا تھا کہ یونس علیہ صلاح السلم کا مثال ہی جیسے سامنے آیا ہے اور وہ طلبیہ کہہ رہا ہے تو ان کو ان اجساد جو قبروں کے اندر مدبون ہیں ان کے ساتھ متعلق کرنا یہ کوئی ضروری نہیں اور پھر یہ جو حدیث ہے کہ جس وقت نبیر السلام بید المقدس میں گئے تو پھر انبیاء وہاں سامنے آئے تو وہاں مختلف علمان ہیں یہ واضح الفاظ کہے ہیں کہ وہ ان کے مثادی ابدان تھے جو سامنے آئے تھے اور ان مسادی ابدان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی تھی تو جب وہ ہماری یہ باتیں لکھ دی ہیں تو ہے گئے کنہی باتوں پر اتفاق کرنا چاہیے اور اسی بات کی طرف جانا چاہیے انسان کو اللہ دین سجاب الندہ پر رسول بماد مادر جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی اور اصول کی بات مانی زخم پہنچنے کے بعد جن لوگوں نے میں سے زندگی کی اور لگ بھگ پیار کی اور عدم نظیم ہے جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے مقابلے میں سامان اکٹھا کر رہے ہیں ان سے ڈرو پھر اس بات ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہم کو اللہ کافی اور اچھا خاص آتا ہے پھر وہ لوٹے اللہ کے احسان اور فضر کے ساتھ ان کو کسی قسم کی سبھی کوئی تکلیف نہ بولتی اور وہ کابل ہوئے اللہ کے رضا کے اور انہوں نے بڑے فدر والا ہے اس وقت رضوئے بہت ختم ہو گیا اور اس کے بعد دو واقعہ پیش آئے ہیں ایک فوری واقعہ پیش آیا ہے اور ایک ایک سال کے بعد واقعہ پیش آیا ہے رضوئے بہت کے ختم ہونے کے بعد ابو سری صاحب جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو یہ بڑا خطرہ بن گیا کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے تو انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ چلو اس سال جنگ ہو گئی لڑائی ہو گئی اگلے سال پھر ہم لڑنے کے لیے آئیں گے تمہارے ساتھ اور لڑنے کے لیے ہم میدان کا بھی انتخاب کیے رہتے ہیں بدر کے میدان میں تم بھی پہنچ جانا ہم بھی پہنچ لیں اور پھر لڑائی ہوگی تو یہ اس نے اعلان کر دیا ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک سال کے بعد مسلمان پھر بدر کے میدان میں چلے گئے اور مسلیان اور مسلمیاان کے ساتھ ہی بدل کے میدان میں نہ آئے ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ غزوہ بدر میں بھی ہم نے مار کھائی غزوہ محدود کے اندر بھی ہم نے مار کھائی مار کھانے کے بعد انتفاق ایسا ہو گیا گنگوں کا بھی ہمیں آسر ہو گئی تو پھر غزوہ بدر اب دوبارہ شروع اگر ہو جائے تو اس کے اندر پھر ہم کو اگر مار پڑی تو پھر ہماری بہت زیادہ توحیل ہوگی لوگوں میں کہ یہ مکے والے مار بار مار کھاتے ہیں مار کھاتے ہیں تو چلو ایک دفعہ وہ اتفاق ہو گیا کہ ہم نے صحابہ کے کو مار دے دی اس سے ہماری ایک بات بنی ہے تو وہ بڑی رہنی چاہیے تو اگر ہم کو شکست ہوئی دوبارہ اس کے میدان میں لڑائی کرتے وقت تو ہماری جو عزت بڑھ گئی ہے لوگوں میں اس پر حرف فا جائے گا تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ اچھا ہو تو صحابہ کے بدر کے میدان میں نہ آئے تو انہوں نے کچھ بندے تیار کیے ان بندوں نے آ کر کہا مدینہ منورا میں کہ پچھلے سال بھی تمہوں نے مکے والوں سے باہر کھائی تھی اور اس سال تم مکے والے تمہارے مقابلے میں زیادہ سامان اکٹھا کر رہے ہیں تو تم کو بھی چاہیے کہ تم ڈرو اور بدر کے میدان میں جاؤ ہی نہ تو صحابہ نے کہا حسب اللہ انہیں مطلب کی اللہ ہمیں کافی اور اچھا کا ساز ہے یہ چلے گئے مشرقین مکہ وہ نہ پہنچے ان کو تو ڈر پیدا ہو گیا تھا پھر جس وقت یہ گئے بدر کے میدان میں لڑائی تو ہوئی کوئی نہ البتہ جو وہاں ایک تجارتی منڈی لگ گئی اس تجارتی منڈی میں صحابہ کرام نے کافی کاروبار کیا اور کافی منافع حصل کیے اور منافع حاصل کر کے واپس آؤ یہ واقعہ ایک سال بعد پیش آیا ہے دوسرا واقعہ جو مختصر پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت لڑائی ختم ہو گئی اور ابو سفیاان وہ بھی پیچھے کی طرف چلا گیا تو واپس جا کر وہ ناطب ہوگا کہ مسلمان اکثر سرمی تھے اس حال میں اگر ہم دوبارہ حملہ کرتے نا تو ہم حملے کے اندر تھوڑا زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے تو ہم نے موسیقی کی لڑائی بند کر دی لڑائی جاری رکھ سکتے تھے تو اس میں یہ پروگرام بنایا کہ واپس آ کر حملہ کیا جائے. نبی سلام بھی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے نبی السلام کو اطلاع ملی کہ ابو اس یہ دوبارہ واپس آ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی فوری طور پر جو افراد میرے ساتھ تیار ہو سکتے ہیں نا دیر نہ کرو تو فوراً ہم ان کا تعلق کرتے ہیں کہا کہ جب ہم تعلق کے لیے نکلیں گے نا تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے اندر کافی دمخم موجود ہے اگر ہم یہاں انتظار کرتے رہے تو وہ سمجھیں گے کہ مسلمان مروب ہیں اور اگر ہم نے تعتم شروع کر دیا تو ان کے دلوں کے اندر رول پیدا ہو جائے گا لہذا فوراً یہاں سے جانا چاہیے ان کا تعطم کرنے کے لیے اب کی دیر شرط یہ تھی کہ فوری تعتم کرنا ہے تو پھر کئی لوگ تو کافی زخمی بھی تھے وہ بھی نہیں جا سکتے تھے کئی لوگوں کو تیاری کرتے وقت اگر دیر لگنی تھی تو ستر آدمی فوری طور پر تیار ہو گیا تھا. تو یہ جو ستر آدمی تھے ان کو لے کر نبی نے سامنے تعبت شروع کر دیا مدینہ منورا سے آٹھ مین کے فاصلے پر مکان ہضرا اور اصل تک یہ پہنچے اب یہاں انتظار کر رہے تھے کہ اگر مکے والے پلٹے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں لیکن مکے والوں کو دیر خیال پیدا ہو گیا آگے جانے پر کہ ہم نے یہ خام خا بات کہہ دی کہ ہم واپس آؤ لوٹ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں ایک بڑا بنایا کھیل ہے تو وہ کئی سارے لوگ جو کہ پہلے مدینہ منورہ واپس چلے گئے تھے تین سو آدمی واپس چلا گیا تھا وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے اور مسلمانوں کو اس بات کا سلمہ بھی کافی ہے کہ ہمیں تکلیف کیوں آئی ہے تو جس کو ज्यादा زیادہ ہو تو وہ دوبارہ جس کو لڑائی شروع ہو جائے تو وہ زیادہ کار ہے نمایاں है। انجام دیتا ہے اور ویسے بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نسخت ثابت ہوتی ہے تو پھر ہم اس نے ایک کہ مکے والے جلدی آ رہے حملہ کرنے کے لیے تاکہ وہ ہمارے لاکوں کے لیے نہ نکلے لیکن اس کے آدمی نے آ کر یہ باتیں کی بھی فائدہ کوئی نہ ہوا مسلمان تو ہمراہ کے مقام پر چلے گئے پھر مکے والے تو آئے کوئی نہ اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہاں مقام ہمراہ اصل میں جب نویل اصلاح اسلم پہنچے تو وہاں ایک تجارتی قافلہ آ گیا اور اس تجارتی کافلے والوں کے ساتھ صحابہ کرام نام نے کاروبار کیا اور کاروبار کے اندر کافی سارا ان کو فائدہ حاصل ہوا اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے تھے کہ چلو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کی مادی معاونت ہو جائے تو یہ مسلمانوں نے کاریا, کافی فائدہ حاصل کیا اور یہ سفر آدمی واپس آ جائے تو یہ واقعہ دو ہیں لیکن دونوں واقعہ تقریبا تقریبا ایک قسم کے ہیں اب یہ جو آیات ہیں ان کا تندر کس واقعہ کے ساتھ ہے وہ واقعہ جو سال کے بعد پیش آیا اس کے ساتھ ہے یا ان آیات کا تعلق اس واقعہ کے ساتھ ہے جو فوری پیش ہے آیا تو مفسرین کی دونوں رائے ہیں کچھ اس کو اگلے سال جو واقعہ پیش آیا بدر کے میدان میں مسلمان گئے ان آیات کو اس واقعہ کے ساتھ لگایا ہے اور کسی نے وہ واقعہ جو مسلمان مقام ہمراہ اور نسل تک گئے تھے اس واقعے کے ساتھ ان آیات کو لگایا ہے آشیف اور میں نے بھی یہ دونوں گور لکھ دیے ہوئے ہیں لیکن امام کیے <تصفح> <تاریخ> وقت کہلاتے ہیں انہوں نے اپنی تفسیر مذہبی کے اندر ایک تیسری بات لکھی ہے اور وہی بات ہے ہاں مجھے زیادہ پسند ہے اور میں عموماً اب اسی کو بیان کرتا ہوں کہ پہلی آج جو ہے اس کو لگاؤ اس واقعہ کے ساتھ جو مقام ہمراہ نسل تک پیش آیا اور پرانی مجید کے آیات اس بات پر یاد کرتے ہیں اور اگلی آیات کو لگاؤ اس واقعہ کے ساتھ جو کتنے سال پیش آیا اور مسلمان میدان بدر میں گئے جن لوگوں نے بعد مانی اللہ کی اور رسول کی بات اس کے دل کو زخم پہنچ چکا اب یہ لفظ ہے کہ زخمی تھے اور اس کے باوجود اللہ اللہ کے رسول کی بات اور مانی تو اگلے سال تک زخم منتقل ہو چکے تھے لہذا اگلے سال کا جو واقعہ ہے اس کے ساتھ شہر کو لگانا ٹھیک اور نہیں ہے کیونکہ جب ایک آدمی زخمی ہو اور زخموں سے دور ہو پھر وہ چلا جائے میدان میں اس کے لیے اس لفظ کا استعمال زیادہ مناسب ہے پھر انہیں اللہ کی بات مانی رسول کی بات مانی باوجود جس کے جو زخم پہنچا ہوا تھا تو جنہوں نے ان میں سے نیکی کی اور تقویٰ کیا اور ان کے لیے قصم ہے <تصفح> تو یہ آیت تو لگ جائے کہ اور راؤن تک جو تعوب کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ جن کو کہا لوگوں نے کہ لوگ تمہارے مقابلے میں سامان اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ جو مکے والے تھے اگر وہ راستے سے واپس پڑتے تو سامان تو وہی تھا ان کے بعد لوگ پہلے اکٹھا کر کے لائے تھے نیا سامان کیا اکٹھا کرنا تھا نیا سامان تو انہیں اکٹھا کرنا تھا اگلے سال انہذا کر جامع الحکم اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس حایت کا تعلق اگلے سال کے واقعے کے ساتھ ہے کہ لوگوں نے آ یہ کہا کہ مکے والوں کے بارے مقابلے میں سامان اکٹھا کر رہے ہیں تو ڈرو ان سے لیکن اس بات ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کافی اور اچھا کاساز پھر یہ گئے اور اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ لوٹے ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئی اور کامل ہوئے الگے اور ان طرح بڑے فضل والے ہیں ان نواز ہار توں شیطانوں یو خبر اور یا وہ جو بندہ آیا تھا نا جس بندے نے یہ کرو گنڈا کیا تھا کہ مکے والے کافی جنگ کا سامان لا رہے ہیں وہ شیطان تھا وہ ڈرا رہا تھا اپنے ساتھیوں سے بس نہ ڈرو شیطانوں سے دیا شیطان کے ساتھیوں سے اور وہ سے ڈروگر ہو تو ایمان والے ولاح یا حضرت تسلی بنائے آ حضرت وہ تقویف بنائے افاد غم میں نہ ڈالے وہ لوگ جو کہ جلدی بڑھتے ہیں کپر میں تاکہ ایک وہ ہرگز اندھا کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے سخت اللہ کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ کریں آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جن لوگوں نے پہر کو اختیار کیا ایمان پر ہر کس اندھا کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہرگز نہ خیال کریں کافر کہ جو ہم ان کو دنیا کے اندر مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بہتر ہے ہم ان کو مولت دے رہے ہیں تاکہ ان کا گناہ بڑھے اور ان کے لیے زندگا لابھ ہے ماں کا رنگ اور یادر رنگوں ہے لڑائی کیوں ہوتی ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کے اندر فائدہ کیا ہے تو بتایا گیا ہے شاید کے اندر کس کے اندر فائدہ ہے انقلاب جاننا آزمانا کہ کون آدمی ایمان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور کون آدمی ایسے موقع پر پیچھے کھڑتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک حکمت اور فائدہ ہے تو میں اللہ اور یہ عد المنی ہر ہے عطا کہ رہنے دے ایمان والوں اسی حال پر جس حال پر تم اس وقت ہو کہ آگے جدا کرے نا پاک پاک سے اور اس وقت کا احبیت یہ ہے کہ یہ جو کرمہ پڑھنے والے ہیں ان کرما پڑھنے والوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب سے کرما پڑھا ہوا ہے اور وہ جانی مالی قربان دینے کے لیے تیار ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں سے درد کرمہ پڑھا ہوا ہے تاکہ اس مدینہ منورہ کے اندر ہم کو بھی ایمان والوں کے حقوق نصیب ہوتا ہے دل میں وہ صحیح ایمان والے نہیں اور دین کے لیے وہ جان قربان کرنے والے نہیں تو ایک فریق ہے قبیص اور ایک فریق ہے طیب لیکن یہ جو فریقین ہے قبیث فریق اور طیب فریق یہ عام سارے معاملات کے اندر ایک جیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذدہ پڑھاتے ہیں تو بکر صدیق بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں عبداللہ بن ابن ربی منافقین بھی پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے اندر دونوں شریف ہو جاتے ہیں جس وقت تو موقع آتا ہے رمضان کے روزے رکھنے کا تو فنیقین روزے رکھتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں ہے کہ منافقین نے روزہ رکھنے سے انکار کیا ہو جس وقت مسلمان روزہ رکھتے تھے مائع رمضان میں وہ بھی روزہ رکھ لیتے بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اندر بھی کوئی واقعہ ثابت نہیں ہوتا نبی رسم کی زندگی میں کہ مناز میں نے سکار سے انکار کیا ہو تو یہ سارے کام کر رہے ہیں اور مغر صدیق ابر فاروق بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں اور عبداللہ بن ابئی اور عبداللہ بن ابئی کے ساتھی بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن جب اندر کے سامنے پیش ہوں تو اندازہ الگ ہے اب مگر آزاد تو ٹھیک آدمی تھا جاد جزل میں عبداللہ ابن ابئی تو ٹھیک آدمی تھا نہیں تھا جاد بزر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر عبداللہ نے بھی بھائی کہہ ہیں کہ آدھا میرا قصور کیا ہے نمازیں ہم سب نے پڑھی ہیں روزے ہم سب نے رکھے ہیں زکوٰۃ ہم سب نے دی ہے تو ایک آخری کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جنت میں اور ہمیں کہا جا رہا ہے جن جاؤ دو میں تو فرمایا کہ یہ بات حکمت راہیہ کے خلاف تھی کہ یہ سارے لوگ اسی حال پر دنیا کے اندر رہیں اور دنیا سرکت ہو جائیں اور دنیا کے اندر تبیض رنطیب کا امتیاز ہو نہ ہو بلکہ ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی پتہ چلتا ہے اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں تاکہ قیامت مارک دن جب اچھوں کو جنت ملے اور بروں کو دو ملے تو کسی قسم کا کوئی شکار سامنے نہ آ سکے ویسے اللہ تعالیٰ تو انسان کے مثال کو جانتے ہیں پتا ہوتا ہے اللہ کو لیکن اللہ تعالیٰ حجت کام کرتے ہیں دنیا کے اندر حجت قائم کر کے فیصلے کرتے ہیں تو ہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں کو رہنے دیں کسی حال پر جس حال پر تم ہو اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر خبیز و طیب سے کیا کر دے الگ کر دے اور جو لوگ مظاہر کرمہ اسلام کا اعراد کرتے ہیں دل سے وہ صحیح مان والے نہیں پتہ چلتا دنیا کے اندر کہ یہ ٹھیک بندے نہیں اچھا جی پھر پتہ چلانا ہے تو پھر پتہ چلانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنے ریب پر اطلاع دے دے اور یہ بتا دے بھائی کے ذریعے سے فلانا فلانا بندہ ٹھیک ہے اور فلانا فلانا بندہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ طریقے سے امتیاز ہو ہے اور بھائی یہ کام بھی نہیں کرنا کیونکہ اگر اللہ تعالی یہ بات کہے کہ فلانا بندہ ٹھیک ہے فلانا بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی یہ اندراض پیدا ہوگا کہ سارے کام ہم کر رہے تھے تو ہم کو کہا گیا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اچھے نہیں ہے تو لہٰذا یہ کام بھی نہیں کر رہا کہ اپنے غیب پر تم کو اترا دے دے لیکن اللہ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو چن کر اس کے لیے احکام بھیجتا ہے سب کا حکام تاکہ دیکھا جائے کہ سب کا حکام پر کون عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا پھر تم اللہ کی بات مان دیا کرو اللہ کے رسول کی بات ہو مان دیا کرو جو ایسے مشکل احکام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان دیں گے وہ ہو جائے گے تیم ثابت اور جو لوگ ایسے احکام کو نہ مانیں گے ان کا سبھی سونا ظاہر ہو جائے گا تو اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن اس کی طرف اپنے آکام میں آدر کرتا ہے اور پھر ان آکام پر عمل کرنے کا لوگوں کو پابند کرتا ہے کہتا ہے اللہ کی بات کو بھی مانو رسول کی بات کو بھی مانو پھر کئی لوگ سارے آکام کو قبول کر لیتے ہیں نرم آکام بھی قبول کرتے ہیں سخت آکام بھی قبول کرتے ہیں اور کئی لوگ نرم آکام کو قبول کر لیتے ہیں سخت آکام کا بغج جب آتا ہے تو وہ گریز کر جاتے ہیں تو ان کا ماپ بھی سبھی بےکار ہو جاتا ہے تو مانو اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات اور اگر تم مان جاؤ گے تقوی اختیار کرو گے بس تمہارے لیے ادل عظیم ہوگا یہ ہو گیا اس آیت کا مطلب سیاحتوں سے باغ کے مناسب اور اس آیت سے اگر یہ قتل ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیموروں کو عالم و غیب بنا دیتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ پہلے اطلاع کا ذکر ہے تو آگے بھی اطلاع کا ذکر ہونا چاہیے تو اطلاع غیبی آم بھی تو اللہ کی طرف سے غیب کی ماتیں نظر ہوتی ہے تو اتنا باری بات ہوگی جو میں نے میں کیا ہے لیکن اگر شریعت کی آمام کے علاوہ جو تقویلی غیب ہے وہی مراد لیے جائیں تو صاحب فادر کا میں نے کالج لیا ہے علام آج شاء میں غیر نہیں تکمیلی امور اگر مراد ہے تو پھر بھی ساری باتیں غیب کی متعلق کرنا اور پر یہ مراد نہیں جتنی باتوں پر اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتا ہے اول تو غائب ہے تشریح اور تشریح احکام بھی ہمیں پتہ کوئی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تب ہم کو پتہ چلا ہے تو یہاں غیر فیلفل عام ہے تقوی وجوہ کو بھی شامل ہے تشریح وجوہ کو بھی شامل ہے اور آگے کہا گیا کہ مانو اللہ کی بات کو تو ماننا ہوتا ہے تشریح احکام کو یہ ترینہ ہے اس بات کا کہ رسولوں کو جل کر اللہ تعالیٰ تشریح احکام بھی ہے لیکن اگر کوئی آدمی خواہ مختلف ضد کرے زور کرے کہ یہاں تقوی وجوہ برآد ہے تو پھر محفوظ نے جو بات کہہ دی ہے اگر مختصریف نے یہ بات اسی بات سے کہی یہ شکار سامنے آتا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ باغ غیر کی باتیں براد ہے ساری غیر کی باتیں براد نہیں ہے بنا یا سبندینا یہ اب انفاق بھی سب کا مسئلہ بیاض ہو رہا ہے ہر کے اس خیال میں کرے وہ لوگ جو بکیلی کرتے ہیں ساتھ اس کے جو ان کو دیا تھا اپنے فضل سے کہ یہ ان کا بکیلی کرنا ان کے حال میں بہتر ہوگا بلکہ یہ ان کے حال میں برا ہے ان کریم ڈاک ڈالے جائیں گے اس کا جس کے ساتھ محر کیا قیامت کے دن ونندہ ہے لوگ اللہ ہی کے پاس ہے میرا زمین کی اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو لکا کسانیا باپ آئی کے مخیلی کرنے والے قیامت کے دن اس کے گھر میں سوگ ڈالا جائے گا دو ادا کو اچھا اندازہ مانگتا ہے تو مانگتا تو وہ ہوتا ہے جو کہ بھوکا ہوتا ہے تو ثابت ہوا کہ برندہ کیا ہو گیا ہے بھوکا ہو گیا ہے اور ہم کیا ہو گئے ہیں مالدار ہو گئے ہیں تو میں سن لیا اللہ نے بکواس ان کی جنہوں نے کہا کہ اللہ کا درد ہے اور ہم ہے یہ کوئی اعتراض نہیں یہ کوئی شکاب نہیں اللہ تعالی کا مال خرچ کرنے کا مطالبہ کرنا یہ بندے کے فائدے کے نہیں ہوتا ہے کہ بندہ مال خرچ کر سجر اور سوا میں جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو ضرورت نہ ہے اللہ کا کھاتا پینے کو ہے اب انہوں نے یہ جو بکواس کی ہے ہم دیکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا اس کے علاوہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بڑے نبیوں کو قدر کرتے آئے ہیں تو دیکھو ان کا ابھی جہازی کتنا گندہ ہے نبیوں کو قدر کرنا گندے کدے اپنی زبان سے نکالنا تو جو انہوں نے کرنا کہا وہ بھی لکھیں گے اور جو انہوں نے نبیوں کو قدر کیا تھا ہے وہ بھی لکھیں گے اور ہم کہیں گے جب وہ چلنے کا عذاب اور یہ کہا جائے گا کہ بھی یہ بدلا ہے اس کا جو آگے بھجن تباہ وعنی واہبو الم اللہ اور جہاں لوگ اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتے اور یہاں مبارکے کا سیدھا بھی ہے نبی کا گلم بھی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ نبی کے اندر مبارکہ پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم بالکل نہیں کرتے یہ نہیں کہ مبارکوں کی نبی اس کا بدل ہی ہو جائے کہ اللہ پر بہت سا ظلم بندوبر نہیں کرتے تھوڑا بہت ظلم کرنے کی اجواز ثابت ہو جائے گا حالانہ کرنے کا بندوں پر بالکل ہی ظلم نہیں کرتے لہذا یہ مبارکہ ہے نبی کا نبی نہیں ہے مبارکی کی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو تارکین کی کہ ہم نہ مانے کسی رسول کی بات تا آن کے نائے ہمارے پاس ایسی قربانی جس کو آگ کھاتی ہو تو کہا آئے بھی تمہارے پاس کئی مجھ سے پہلے کھلے نشان دے کر اور وہ مسئلہ دے کر جو مسئلے کا ذکر تم کر رہے ہو ان کو پھر تم نے کیوں قدر کیا تھا اگر تم سچے ہو یہ بھی یہودیوں نے ایک شوشہ جوڑ دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے اس واسطے کہ اس پیغمبر کی شریعت میں سوپنی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے اور پہلے پیغمبر جو تھے ان کی شریعت میں تھی سوپنی قربانی اور ہم کو یہ کہا گیا تھا کہ جو پیغمبر سوپنی قربانی کی بات کرے گا وہ سچا پیغمبر ہوگا اور جو پیغمبر سوپنی قربانی کی بات نہ کرے گا وہ سچا نہ ہوگا تو کیونکہ یہ سوپنی قربانی کا ذکر نہیں کرتا لہذا آپ کو پیار ہوتا نہیں یہ سچا نہیں قربانی کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جائے تو اس کے گوشت کو پڑا رہنے دیا جائے آسمان کی طرف سے آگ آئے اور آسمان کی طرف سے آگ آ آگ کر اس کو کھا جائے اور وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ دنیا کے اندر کسی آدمی کے لیے کھانا ٹھیک نہیں ہے تو یہودیوں کے اندر یہ قانون تھا جب قربانی کرتے تو پھر وہ گوشت استعمال نہیں کرتے تھے لیکن ہماری شریعت کے اندر کافی ساری آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کئی وہ مسائل جو, جو پہلے لوگوں کے لیے مشکل تھے ہماری شریعت میں آسانی کر دی گئی نبی علیہ صلی اللہ نے ترغیب دی ہے کہ وہ جو قربانی کا گوشت ہے اس میں سے کچھ صدقہ کر دو لیکن داخلہ ماں پر صدقہ کرنا بھی نہیں کیا خود کھا دے آدمی سارا غریبوں کو دے دے سارا یا کچھ خود کھا دے کچھ غریبوں کو دے دے یہ ساری صورتیں جو ہے وہ اسلامی شریر کے اندر دائد رکھی گئی ہیں ہمارے فقاق کہتے ہیں کہ وہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے ووج کے کی حصے کر لو ایک اپنے لیے رکھ لو ایک اپنے دوستوں کے لیے جو اخنیا ہیں ان کے لیے رکھ لو اور ایک اور حصہ فقیروں کو دے دو تو یہ ایک بہتر بات ہے سیبابی بات ہے کچھ دینا اس میں سے سب کرنا تاز کو نہیں ہوتا ہے. تو ان کی شریعت میں تھی قربانی سوفتری ہماری شریعت کے اندر قربانی سوختری نہیں ہے تو وہ کہنے لگے خا مسا کوئی کسی بات کہہ کہ دی کہ اس پیغمبر کی شریعت میں چونکہ سوتنی قربانی نہیں اور ہم کو پہلے بڑوں نے تاکید کی تھی کہ اس پیغمبر کی بات مانو جس کی شریعت میں سوتنی قربانی ہو تو تو ان کو جواب میں کہا کرو میری شریعت تو سوتنی قربانی کی نہیں مجھ سے پہلے کئی پیغمبر آئے ہیں ان کی شریعت میں مسئلہ یہی تھا سوتری قربانی کا تو اگر یہ کہو کہ چروی مسئلہ تھا سوپری قربانی کا لیکن سوپری قربانی موروی بھی تو کہتے ہیں تو ہم کو نہیں پتا چلا تھا کہ یہ پیغمبر ہے بڑا کبھی اداز بھی تھے ان کے پاس موج سے بھی تھے موجود اجلاس ہوگی پیغمبری ثابت تھی اور یہ مسئلہ بھی یہی تھا ان کو برتنوں کا در کیا تھا اگر تم سچے ہو اثر بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے شرارت کسی پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار اور گوری ہوتے اور کبھی کوئی بہانا اعتراض کر دیا کبھی کوئی بہانا اعتراض کر دیا کا قدو کا پس اگر پس کی کی کی کی کے تقسیم کریں پس تاکہ تقسیم کی گئی کہ رسول سے پہلے لائے تھے بولے نشام اور سیدے اور روشن کتاب یہاں تک سورت کے جو مضامین تھے توحید کا بیان، رسالت کا بیان کتاب بھی سبیدہ کا مسئلہ اور افاق بھی سبیدہ کا مسئلہ یہ چاروں مسائل پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہو ہے توحید کا اور کتاب کا مسئلہ زور کے ساتھ رسالت کا مسئلہ اور افباق بھی سبیدہ کا مسئلہ نمبر دو اب یہاں سے کچھ آیات ایسی ہوگی جن کا توحید کے مسئلے کے ساتھ تندک ہوگا کسی آیت کا تندک ہو جا کے کے مسئلے کے ساتھ کسی کا کتاب کے ساتھ کسی کا الفاق کے ساتھ کل و نفسن گا موت ہر ایک جی چکھنے والا ہے موت کو اب یہاں کل و نفسن کا لفظ نفس عام ہے اور اس کے اندر تفصیل کسی کی بھی نہیں ہے اس کل و نفس کے اندر سارے آدت ہیں نبی بھی آ جاتے ہیں ودی بھی آ جاتے ہیں عام افراد بھی آ ہیں تو خدا کریم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ موت ہر ایک پر آنی ہے جس وقت یہ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ موت ہر ایک پر آنی ہے تو موت کے اندر تنوع قائم نہیں کیا کہ کسی کی موت کرنا ہو اور ہوگا اور دوسرے کی موت کرنا ہو اور ہوگا ایک ہی سب کے لیے استعمال ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نو موت کا تو ایک ہے لیکن ایک نو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنی جگہ پر ضروری ہے کہ ہر ایک کا انفرادی معاملہ اس کے ساتھ معاملے کے اندر فرق ہوتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کی جب جان قبل ہوتی ہے نا تو پھر اب خریدتے آ جاتے ہیں ایسے کپڑے لے کر کہ ان کے اندر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو مومن کی جان ڈرتی ہے کہ میں جلدی ان میں چلی جاؤں اور کافر کینوں کی جب قبل ہوتی ہے تو آگ کے ٹاٹ آ جاتے ہیں تو وہ کافر کینو ڈرتی ہے کہ میں ظاہر نہ کروں نکلتی دونوں میں ہے مومن کی روح بھی نکلتی ہے کافر کی روح بھی نکلتی ہے ایک کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی خواہش ہوتی ہے دوسرے کے نکلنے میں دقت اور تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کی خواہش ہوت نہیں ہوتی تو یہ باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن غروج روح یہ ہر جگہ ہوتا ہے مومن کی بھی روح نکلتی ہے تو یہ موت بنتی ہے کافر کی بھی روح نکلتی ہے تو یہ موت بنتی ہے انبیاء کرام رام ان کی بھی ارغاہ نکلی ان کے ابدان سے حا نے خود حضرت ذکر رزی الدہ اور عنہ کے میان سے بھی ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے ایک ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی تو یہ عام لفظ ہے اور ایک روایت کے اندر جیسے آفز اپنی حجم نے نکل کی ہے وہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارے کے نکلی اور مجھے خوشبو آئی تو وہاں بھی نکلنے کا صاف صاف لفظ موجود ہے اور قبض الباق الب بھی موجود ہے احادیث کے اندر کہ روح پیغمبر کی کیا ہوتی ہے قبض ہوتی ہے قبض ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو روح ہے اس روح کو فرشتہ بدن سے الگ کر کے اپنے قبضے میں دے دیتا ہے اگر روح بدن کے اندر ہی رہتی ہو تو فرشتے کی قبض کرنے کا وشوار پیدا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کسی کے ساتھ قبض کے بعد معاملہ کچھ ہے کسی کے ساتھ قبض کے بعد معاملہ کچھ اور ہے اور کسی کی قبض میں آسانی ہے کسی کی قبض میں شدت ہے لیکن روح کی قبل ہر جگہ موجود ہے بعض اوقات ہوتا ہے جس کے کسی شخصیت کا ہوتا ہے اس شخصیت کو بدنام کرنے کی بھی ضرورت پوری ہوتی کسی کے زیر میں کوئی بات آ گئی اسے وہ بات کہہ دی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات میں کوئی اس کو قبول کرنا سب پر کیا ہو جائے دادے ہو وہ حضرت تو مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی رحمتہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خدا کریم نے دین کی بڑی خدمت لی ہے اور انہیں دار العدود اعبت کا مدرسہ قائم کر کے دنیا اسلام پر بہت بڑا احسان کیا ہے چلو ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر تفرد ہے لیکن بطاعف قاسمیہ کے اندر واضح طور پر مولانا محمد قاسم نے نوتوی راہ مولان نے کہا کہ یہ ایک میرا زین بڑھ گیا ہے میں کسی کو اس بات کے مجبور کرنے پر زور نہیں دیتا کہ کام خائیے تو میری بات ہے قبول کرو کوئی ایک ذوق ہے ان کا اس ذوق کے ساتھ انہیں ایک بات کہہ دی ہے تو نہ تو ان کے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ان کی بات قبول کرنا ہمارے اوپر لازم ہے یہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کبھی ہیں اور حکم ہوا تھا آپ اسماعیل کو سبح کرنے کا شیخ عبد القادر نیلانی صاحب کی جچی تلی رائے ہے کہ حضرت صاحب صاف زمین ہے اور وہ اپنی اس بات کا برمنا اظہار بھی کرتے ہیں اور اکثر الباق یہ بات کیا ہے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود شیخ شہر ادال سال ان کا اپنا ایک ذہن ہے تفرب ہے اس کے باوجود ان کے مرتبہ اور مقام کے اندر کو فردنی ہے صوفی ہے فریندہ ہیں بہت اونچا ان کا مرتبہ اور مقام ہے ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر اسلام کی کافی ساری اشاعت ہوئی ہے تو تفراد ہوتے ہیں وہ لباس کے تو یہ تفل کی وجہ سے نہ تو اس کی کوئی توہین کرنی چاہیے اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس کا سبل ہوتا ہے کام ہوتا اس کو ہی کیا جائے ہر ایک دین میں موت کو چڑھنا ہے اور تم کو تمہارے اگر پورے دیے جائیں گے قیامت کے دن جو آدمی آگ سے دور کیا گیا اور دل میں داخل کیا گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان ہے دھوکے کا جب موت آنی ہی آنی ہے تو اگر اندر کی راہ میں موت آ جائے تو اچھی نہیں اس آیت کا تعلق ہو گیا کتاب بھی سبھی کے ساتھ ضرور جانتے داؤ گے مال کے لحاظ سے بھی اور جان کے لحاظ سے بھی مال بھی دینا پڑے گا اور جانی قربانی بھی دینی پڑے گی اس آیت کا تعلق ہو ہوگا دونوں مسئلوں کے ساتھ انفاق اور کتاب بھی سبھی اور ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب سے پہلے اور جو مشرقین ان سے سنو گے بڑی بکواس آج یہ کتاب نے بھی تمہارے خلاف بڑی باتیں کرنی ہیں مشرقین نے بھی تمہارے خلاف بڑی باتیں کر دی ہیں اگر صبر کرو گے تکوا اختیار کرو گے تو یہ ہمت کی بات ہے کہ ابین مخاطب قوم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمایا میں آخری کتاب نے بھی بڑی بکواس کر دی ہے مشرقین نے بھی تمہارے خلاف کیا کر دی ہے بڑی بکواس کر دی ہے تو اگر یہ ذکر ہے آخری کتاب کا اور مشرقین کا لیکن صحابہ کے کے بارے میں بکواس ابھی تک بند گولی ہوئی اللہ کا بھی ہوتا ہے عظم کثیرہ بڑی بکواس تو اللہ کہتا کہ ہاں ایک دن ہوتا ہے حضرات سال ہوتا ہے ہمارا تو اللہ کیا ہوتا ہے ایک دن ہوتا ہے تو یہ پیشید کوئی ہے کہ تمہارے حق میں ناروا کلمات ہوں. اور وہ ناروا کلمات کہنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو حقیقت میں دین اسلام کے کی کیا ہوں گے خلاف ہوں گے وہ تمہارے حق میں ناروا کلمات کہتے رہیں گے نبی السلام بھی یہ کہا تھا کہ اس امت کے پچھلے اس امت کے پہلو کو علم تالتے رہیں گے اور اگر صبر کرو اور تغمہ تیار کرو گے تو یہ ہمت کا کام ہے ویس احد اللہ اور لوگوں نے کتاب اور جب اللہ نے مثال لیا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے کہ تم اس کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور اس کو چھپاؤ گے نہ اس آیت کے ماتاج اللہ تب رگنی نمایات ہے دیگر علماء بھی یہ کہا ہے کہ آدھے کتاب سے بھی ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم, تو ہم یہ کہیں کہ ہم کیوں آدھے کتاب چھوڑے ہیں اور میں یہ بات جو آدھے کتاب کے ساتھ متعلق مطلب ہے یہ اس امت کی علما کے ساتھ بھی کیا ہے متعلق مطلب ہے نفرت اگر آر کتاب کا آیا ہے لیکن یہ آر کتاب کے ساتھ بات خاص نہیں امت کے علماء پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تو کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک مسئلہ آدھ کتاب کا ذکر کر کے آئے تو وہ پھر آدھ کتاب کی شادی خاص ہو بلکہ وہ آدھی کتاب کے علاوہ امت مسلمہ کے افراد کے لیے بھی وہ مسئلہ ہو جائے ایسا ممکن ہوتا ہے یا ذکر تو ہے آدھ کتاب کا اور یہ حکم عام ہے آج کتاب کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے امت مسلمہ کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے اور جب اللہ نے بھی ساک لیا ان لوگوں سے جو تجدید کی کتاب ضرور بیان کرو گے اس کتاب کو روک اور اس کو گے پھر انہیں اس کو بہن دیا پسے پشت اور اس کے بدلے دنیاوی دالچ کو اختیار کیا کیونکہ کتاب بیان کرنے سے حق بازے کرنے سے شریری شکرانے ختم ہوتے تھے انہیں سما قدیل دیا اور کتابیں پھنسے پوش ڈال دیا تو کیا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں ہر نہ خیال کر ان کو جو خوش ہیں اس پر جو کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے نہیں کیا تو ہر نہ خیال کر کہ وہ اضاب سے کلاسی پائیں گے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے وندہ املام آباد اس آیت کے اندر مسئلہ توحید کا بیان ہے اور یہ سورت کی آخری آیت ہے اس کے اندر مسئلہ توحید کا بیان کیا اور ساری باتیں جو پہلے بیان ہو چکی ہے توحید کی وہ ساری کی ساری نایات میں آ جائیں گی اللہ ایک ملی ہے بات آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر گاضر ہے تاکہ ایک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہے اگل والوں کے لیے کون اگل والے جو اللہ کا نام لیتے ہیں کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بعد دیتے اور دھیان کرتے ہیں اسمان اور زمین کی پیدائش میں یہ کہتے ہیں ہمارے رب تو نے اس کو رکما اور باتن نہیں بنایا تو پا بس پسند ہم کو آگ کے حساب سے یہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے تو فرمایا ذکر کرتے ہیں کہ آمن و قبوتر کا آج ہے کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں کروٹوں کے بعد بیٹے بھی ذکر کرتے ہیں اور ایک دوسرا مقام ہے جہاں ایسے بندے کا ذکر ہے جو زیادہ اچھا نہیں ہے وہاں یہ ہے جس وقت اس کو تقریب پہنچی دان آئی جمپی پہل اوپر لیتا تھا ہم کو پکارتا تھا پھر بیٹری کی توفیق آ گئی پھر بھی ہم کو پکارا پھر اس کے بعد کھڑا ہونے کی توفیق ہو گئی بھی ہم کو پکارا پلمبا کشمنا آلو در رہا جب پوری تقریب ختم کر تو پھر ایسا ہوا ہوا ہے تو آپ کو کسی مصیبت کے لیے پکارا ہی نہیں تھا تو نیک آدمی کے ذکر کرتے وقت تو نیامن سے ایسا کرنا شروع ہوئے اور جنوبی پر بات کو کیا اور جو نیک آدمی نہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے جنگ سے شروع ہوئے کہ پیدوں کے بعد بھی پکارا بیٹھے بھی پکارا اور کھڑے بھی پکارا چلنے پھیلنے کے قابل ہو گئے تو پھر پکارا ہو گیا کہتے ہیں اے ہمارا رات پوری یا آسمان زمین نکما میدانی کی ہے سواگ ہے بس بتا حکواب کے حساب سے اے ہمارے رات پوری اس کو داخل کرے آگ میں تو تو نے اس کو سواگ کیا اور نہیں ہے زالموں کی کوئی مددگار یہ مسئلہ توحید کا بیان ہو گیا ان اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے تو یہ مسئلہ ذات کا بیان ہو جائے گا اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان دو اپنے رب پر کم ایماندار اے ہمارا رب بخش ہم کو ہمارے گناہ اور ہم سے ہماری برائیوں کا اور ہم کو قبض کا ساتھ دے لوگوں رب ربنا اے ہمارے رب اور دے ہم کو جو ہم سے وعدہ کیا اپنے اصولوں کی زبان پر اور ہم کو سوانا کر کے کہا کیے کہ تو ویدے کا خلاف نہیں کرتا بس قبول کی ان کی باپ ان کے رب نے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا تو ان میں سے کہا مرد ہو یا عورت ہو بعض تمہارے بات سے ہیں پندرہ حاضر ہوں یہ کتاب ویسوندہ کی مضمون کا پہلے آتا ہے جن لوگوں نے ہجت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے بھی گئے ڈائی بھی کی اور شہید بھی کیے گئے ایسے افراد میں ان سے ان کی بلائیاں دور کروں گا اور ان کو داخل کروں گا باغوں میں میں دوں گی نیچے نئے ہے اللہ کی طرف سے اور اندر جہاں اچھا بدلا ہے لا لاڑ یا کا نہ دھوکے میں نالے کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں یہ کافر مارو اور کی ڈمنڈ میں بڑی عقل کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں کافروں میں یہ شہروں میں تو ان کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر اس گمنڈ کے ساتھ اس سے تجھے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے یہ. یہ دنیا کا سمان تو سمان قریب ہے پھر ٹھکانا ہے ان کا جنم ہے اور وہ بری تیاری ہے لاکھ دن تک اور جب تک ویب بھائی تو مقابلے میں اشارتا بھی لیکن جن لوگ جو لوگ ڈرے اپنے رب سے ان کے لیے بال ہیں بہت ہی نیچے رہنے ہمیشہ رہ میں مہمانی اللہ کی طرف سے بمار پہ لال اور جو اللہ کے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے وایمہ میں اہم کتاب <خخخ> بعض ساری کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں کی طرف اتارا گیا ڈر اتا سے اللہ سے اللہ کی عیدت بدل سمان خلیف کلید نہیں خریدتے یہ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو صحیح ایمان ہے اور پیغمبر کی پیغمبری بھی مان گئے تو گویا کہ کئی آدی کتاب نبی علیہ السلام کی پیدمبری نہیں مان رہا ہے اور یہ اس نئی کتاب کو بھی مانتے ہیں ان کے لیے قادر آئے کے رب کے بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے یہ آخری آیت ہے کتاب اللہ کا مسئلہ بھی اس میں آ گیا ہے تو کا مسئلہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے اس سور کی یہ دونوں ہی اہم مسئلے تھے تو یہ آخری آج کے اندر یہ دونوں اہم مسئلے آگئے گئے ایمان والوں اس کے روح بسار روح سابت قدم رہو مقابلے میں لگے رہو اور سرحدوں پر گھوڑے بھی بند دشمن کے مقابلے میں سرحدوں پر الحفاظ کرنا یہ بھی تمہارا کام ہے اور اللہ صرف ڈرتے بھی رہو میں نے تین باتوں میں کسان بھی سیبی تک مسئلہ اردا میں اللہ کی وادی مسکرا لالا کنتو رول شاید کے تمغرہ آ جاؤ